لے کر کے اور دلیل میں اس آیت کو پیش کر رہی اور کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسولن کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ اللہ اس سے کلام کرے یا تو وہی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے یا کسی رسول کو پیغامبر کو بھیج کر انہیں براہ راست اللہ آمنے سامنے فیس ٹو فیس بات کسی انسان سے نہیں کرے گا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان دونوں آیتوں سے تاشہ نے کیا مسئلہ نکالا جب کوئی نہیں دیکھ سکتا فیس ٹو فیس اللہ تعالی کو تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ہیں آپ نے بھی نہیں دیکھا یہ طایشہ کا کی دلیل ہے تو ایک بات ہوئی دوسری جو نکالتا تھا تین باتیں دوسری بات کیا طائشہ نے کہا کہ جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے اندر کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کچھ علم وہ ہیں کہ وہ سینا پسینہ چلے آ رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کے رکھا ہے لوگوں کو عام نہیں بتلایا تو اس کو یہ کہتے ہیں طائشہ رضی اللہ عنہ کہ جس نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلیم نے کتاب اللہ کی کوئی چیز چھپا کے رکھی اس نے اللہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا ہے کیوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بلفر رسالت اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا اے رسول جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو دوسروں تک پہنچا دو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم نے اپنے رسالت کا حق ادا نہ کیا تو جب اللہ کا یہ حکم ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ کیسے کوئی چیز کتاب اللہ کی چھپا کر رکھ سکتے تھے اور اسی طرح سے تیسری بات جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ تین باتیں تیسری بات اللہ تعالیٰ سے فرمائی جس نے یہ خیال کیا گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے وہ بتایا کرتے تھے اس کی خبر دی اس نے بھی اللہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا کیوں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا آپ کہہ دیجیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو جب قرآن شریف میں یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آنے والی کل کی بات بتلایا کرتے تو یہ تین باتیں حضرت عائشہ نے فرمائی کہ جو ایسا کہے گا وہ اللہ پر ایک الزام لگائے گا تو بہرحال یہاں جو حدیث کو لایا گیا وہ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کی رائے اور مسلک کیا سامنے آیا اللہ کے دیکھنے کے بارے میں اللہ تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علام نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ حضرت عائشہ کی رائے معلوم ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, را... کا جو... کی طرف جو قول منصوب ہے اس رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے یہ ابن عباس کی رائے تھی اب دو بالکل مقابل کی آ... رائے ہیں اسی لیے آگے چل کر کے امت میں بھی یہ دونوں رائے ہوئی لیکن یہ کہ صاحب ایک دوسرے پر کفر کا فتوے لگائے ہیں یا فاصق اور فاضر ہونے کے ماسل اس کا کوئی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیدھی بات یہ ہے کہ دونوں قول آتے ہیں اچھا محدسین نے اللہ ان کو جذائر تھے اور علماء نے ان میں غور کر کے اور دونوں میں اس کی کوشش کی ہے کہ اختلاف نہیں ہے دونوں رائے میں کیوں نہیں اختلاف ہے اس واسطے کہ ابن عباس رضی اللہ قول جو ہم نے ابھی حدیث میں نقل کیا کہ راہ بف اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا تو جس چیز کو ابن عباس ثابت کر رہے ہیں حضرت عائشہ اس کا رد نہیں کر رہی حضرت عائشہ رد کر رہی آنکھوں سے دیکھنے کا ابن عباس اس کو نہیں کہہ رہے تو ایک لحاظ سے یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھا چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھا تمہاروں اب اخترافی کوئی باقی نہیں رہا ابن عباس حضرت عائشہ میں یہ محدسین کا رلما کی نے تطبیق اور موافقت کی صورت کی حد محمد بن المسنا قال حدثنا عبد قال حدثنا حدسنا تعوت بحاد النا حدیث ابن علی اوزاد پارت ولو کان محمد امقات من ۔ ان یہ جو حدیث اوپر آئی ہے ایک دوسری سنت کے ساتھ یہ حدیث آئی اس میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے یوں بھی فرمایا بات آئی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی تو اس میں عائشہ نے یہ اور فرمایا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی طرف اتارا گیا جو وحی کیا گیا اگر اس میں سے آپ کچھ چھپا لیتے تو پھر تو پھر آپ کو یہ آیت چھپانی تھی کون سی آیت کہ وہی سقور نعم اللہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس وقت یاد کرو جب تم یوں کہہ رہے تھے اس کے لیے اس جس پر اللہ نے مہربانی فرمائی اور تمہاری بھی مہربانی اس پر رہی ہے ام کا سوجک اپنی بیوی بی کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اے پیغمبر آپ نے اپنے دل میں ایک چیز کو چھپا کے رکھا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا یہ ہے وہ آیت وہاں سورہ الحض واقع یاد دلا دوں کہ زید ابن حارسا رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے متبنا ان کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تھی نبانہ ہوا وہ طلاق دینے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور روکنے کی کوشش کی کہ تم ایسا مت کرو آپ کے دل میں یہ تھا کہ اب اگر یہ طلاق دیں گے تو پھر ان کا دل ٹوٹے گا حضرت زینب کا کیونکہ حضرت زینب تو پہلے ہی نہیں تیار ہو رہی تھی شادی کو آپ کے فرمانے سے یہ شادی ہوئی تھی اب ظاہر ہے کہ ان کا دل ٹوٹے گا اب ٹوٹنے ان کا دل کو دھارس دینے کے لیے اب ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ اگر یہ طلاق دیتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں تو پھر معاشرے اور سوسائٹی میں جو ایک رواج چلا آ رہا تھا طویل عرصے سے کہ اڈاپٹ کیا ہوا جو ہوتا ہے وہ اس کو بالکل بیٹے کے جیسا سمجھتے ہیں لہذا اس کی بیٹی سے شا... اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی تو یہ جو خیال تھا اب آپ اس کے خلاف کریں گے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا تو آپ نے اس باتوں کو دل میں سوچ کے رکھا تھا اور اللہ کی مسلحت کیا تھی یہ ہو زید بھی تراف دیں اور آپ شادی کریں تاکہ اس رسم جو غلط پڑی ہوئی ہے یہ اس کو توڑا جا سکے اس کو یہاں کہا گیا کہ آپ کو لوگوں کا ڈر تھا کہ اللہ سے ڈرتے ڈرنا چاہیے تھا اور آپ اپنے دل میں ایک چیز کو چھپائے ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی آیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن شریف کی کچھ چیزوں کو چھپایا کرتے اس کو چھپاتے جس میں آپ کی ایک دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو یہاں قرآن شریف کے اندر کھول کر لا کے رکھ دیا گیا ہے تو چھپاتے تو اس کو چھپاتے جب آپ نے اس کو نہیں چھپایا تو پھر اور کون سی بات ایسی تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا سکتے تھے بس رحیم حدثنا ابو بکر ابن ابی قال حدثنا وکی عن عزید ابن ابراہیم عن قطع عند اللہ ابن شقیق عن ذر قال ذرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ربك؟ قال نور اننا ابو کافاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہی معراج میں آپ نے فرمایا کہ نور ہے میں کہاں سے اس کو دیکھوں یا کہاں سے اس کو دیکھتا ہوں ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ ہفتے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو قرآن شریف سورہ النجم کی جو آیتیں ہیں سم ادنا فتح اللہ فقانہ کعب اوسعین او ادنا تو اس میں کہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور پھر وہ قریب ہو گئے ان سے مراد کون ہے میں نے بتایا تھا کہ بادلوں کی رائے تو یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالی کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت قریب سے کہ فاصلہ دو کمانوں کا رہ گیا جو بھی صورت اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت جبریل تھے جن کا سب یہ ذکر چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا روایتیں جو آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ ان آیتوں سے مراد حضرت جبریل کا دیکھنا ہے جو حضرت آئے اللہ عنہ کی روایت ہے یا ابوذرغ فاری کی روایت ہے وغیرہ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان آیتوں سے یہ مراد لے لیا جائے کہ حضرت جبریل کو دیکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ان کو مردوں انسانوں کی صورت میں دیکھا تھا لیکن ان کی اپنی اصل شکل میں اسی وقت دیکھا تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو اس لیے یہاں یہ روایتیں آ رہی ہیں تو اب ادھر غفاری رضی, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علام سے پوچھا تھا کہ آپ نے دیکھا اپنے رب کو تو آپ نے فرمایا نور ہے میں کہاں سے دیکھتا مطلب یہ ہے کہ نور کی صورت ایسی ہے کہ جیسے اتنی روشنی ہو کہ آنکھ اس پر اس کو اس کام نہ کر سکے وہ پورے طور پر اس کو نہ دیکھ سکے یہ ہے مراد کہ نور ہے میں اس کو کیسے دیکھتا پھر اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھنا ممکن ہے باعضوں کی رائے تو یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور لیکن آخرت میں دیکھنا ممکن ہے بعض دوسرے حضرات کی رائے یہ کہ دنیا میں بھی دیکھنا ممکن ہے مگر دیکھنا واقع نہیں ہوا اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے نہ نہیں دیکھا مگر ممکن ضرور ہے ناممکن نہیں ہے کہ اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یہ رائے ہے جو سلفی کہلاتے ہیں ان کی تو دیکھنا ممکن ہے مگر دیکھا نہیں متکلین کا کہنا یہ اللہ کو دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا اور ان کی دلیل جو ہے وہ شریف کی وایت جس میں حضرت موس علیہ صلاحت والسلام کے بارے میں ہے ربی ارینی انضر قالل انسرانی مثال السلام نے عرض کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالی سے کہ مجھے آپ اپنے کو دکھلا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہرگیز مجھے نہیں دیکھ سکتے تو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا ممکن نہیں ہے مگر آخرت میں دیکھنا ہوگا اب آخرت میں دیکھنے کی بھی کیا صورت ہوگی تفصیلات چونکہ روایتیں آگے آ رہی ہیں اسی لیے اس مضمون کو میں پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ آخرت میں ظاہر ہے کہ جانومیوں کو تو، کہاں سے تو، ان کو توفیق ہوگی دیکھنے کی جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیدار ہوگا کیونکہ اللہ کا دیدار ایک نعمت ہے تو وہ جنتیوں کو ہوگا جہنمیوں کو کیوں ہوگا تو وہاں دیکھنے کی کیا صورت ہوگی اس میں بھی دو رائے ہیں روایتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہاں بھی اس طرح سے کہ کوئی پردہ کوئی حجاب بیچ میں نہ رہے گا اللہ کی ذات کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکے گا یہ بعض کی رائے تو یہ کہ بعض کی رائے یہ کہ نہیں پھر بھی ایک پردہ کبریائی کا اللہ کی عظمت کا وہ باقی رہے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے لیکن وہ پردہ باقی رہے گا تو جنتی اس صورت میں دیکھیں گے ان کو یہ دو رائے ہیں پہلی رائے کہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے اہل صفیوں کی رائے اور دوسری رائے جو ہے وہ متکلمین کی ہے۔ تو اب روایاتیں آ رہی ہیں روایاتیں دونوں کے سامنے ہیں۔ حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا ابي دوسری سند وححدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عاصم بن مسلم قال حدثنا حمام قطع بن امان قتادان عبد الله بن شقيق قال قلت يا ابي ذر لو راي لر تو رسول اللہ صلی اللہ کالا ربا کا کالا نور عبد اللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو میں نے پہلی روایت پڑھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور ہے میں کہاں سے دیکھتا وہ بھی عبداللہ ابن شقیق ابوظر سے روایت کر رہے ہیں رضی اللہ علیہ اور یہ بھی عبداللہ ابن شقیق کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں آپ سے پوچھتا تو ابو ذرفاری نے کہا کیا چیز تو پوچھتا بھائی ان سے آپ سے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو ابو ذرفاری رضی اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے تو پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا میں نے نور دیکھا تھا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مرتبہ کا واقعہ ہوگا پہلی مرتبہ تو ابو نے یوں ہی کہا کہ میں نے پوچھا تھا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا پھر کسی اور وقت میں کہا ہوگا انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نور ہے میں کہاں سے دیکھتا حاصل یہ ہوا کہ آپ نے ایک نور دیکھا وہ نور اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ نور ہے جس سے آسمان اور زمین سب روشن ہے اللہ نور السماوات وب کہ اگر وہ نور نہ ہو تو پھر ہر چیز اندھیری ہے اور اس کا دیکھنا ممکن نہیں اللہ یہ نور کی وجہ سے ہر چیز ہم کو موجود نظر آتی دنیا میں تو وہ نور جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باقی اور جتنے پردے تھے اللہ کے صفات کے وہ سب ہٹ کر کے اور نور محض جو تھا اس کو اللہ صبح و... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الآمش عن عمر بن مرى عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفعه إليه إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجاب ہُنور وفیر ابھی بکر انار لہو کر ابو موسا شریف رضایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر پانچ باتوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا اس طرح کیا ہے وہ پانچ باتیں ایک تو یہ کہ اللہ سوتے نہیں ہیں اور نہ اس کو اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ سوئے نہ مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ سوئے اس لیے کہ وہ سوئے تو پھر جاگے گا کون تو اللہ سبحانہ صبح کے لیے کہ اس کی شان کے مناسب ہی یہ بات نہیں ہے کہ وہ سوئے مخلوق کا کام ہے یہ یخفض یق القست اور وہ ترازو کو پست کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے قسط مراد ہے انصاف اور وہی مانا ہوگا انصاف کے مراد ہے ترازو یعنی کیا مطلب اس میں دونوں باتیں ہیں یہ تو یہ کہ تقدیر میں کسی کو جھکاتا ہے کسی کو اٹھاتا ہے کسی قسمت اونچی ہوتی ہے کسی کی قسم جو ہے اس کے حالات اور معاملات کے نیچے کے لحاظ سے نیچے ہوتی یہ بھی مانا ہو سکتے ہیں کسی کے اعمال اونچے درجے کے ہیں کسی کے اعمال نیچے درجے کے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کا وزن کرتے ہیں غیر فعو یہ کہ اللہ اللہ کی طرف رات کے اعمال انسان کے پہنچا دیے جاتے ہیں دن کے اعمال شروع ہونے سے پہلے اور دن کے اعمال پہنچا دیے جاتے ہیں رات کا عمل شروع ہونے سے پہلے کیونکہ یہ سبھی ہی جانتے ہیں کہ حدیث میں آ چکا کہ اللہ سبحان العالیٰ نے عمل لکھنے کے واسطے انسانوں کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں تو دن والے فرشتے اور ہیں اور رات والے فرشتے اور ہیں فجر کا اور اثر اور مغرب, مغرب کا وقت جو ہے یہ دونوں اوقات ایسے ہیں کہ جس میں وہ فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلتے ہیں رات والے فرشتے فجر کے وقت وہ رخصت ہو جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ کر چارج لے لیتے ہیں اور مغرب میں مغرب سے ذرا پہلے وہ رات والے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن والے فرشتے چارج دے دیتے ہیں ان کو تو یہاں کے فوراً ابھی رات کا عمل شروع بھی نہیں ہوا ان دن والے فرشتوں نے لے جا کر اللہ سبحانہ و تعالی تک وہ امل پہنچا دیے تو کوئی اپل گھر کے اندر وہاں عمل پہنچ جاتے ہیں اللہ تک یہاں تک جبکہ ابھی رات کے عمل بھی شروع نہیں ہوئے تو اتنی بھی دیر نہیں لگتی اور یہ کہ حجاب انور ان اللہ کا جو ہے حجاب نور ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نور ایک ایسا پردہ بنا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اس کو ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا نور حائل ہو جاتا ہے آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ اس نور کو برداشت کر کے اور اس کے پیچھے کی چیز کو دیکھ سکیں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ آہ آہ مثال کے لیے کہ سورج زیادہ روشنی کی وجہ سے سورج کی ٹکیا کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سورج کو اس کے کورے کو دیکھنا مشکل ہے تو جب اللہ کے مخلوق میں صورت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نور کی کیا حالت ہوگی اور ابو بکر کی روایت میں یہ جو ابو بکر ہے وہ صدیش اکبر مراد نہیں بلکہ یہاں راوی مراد ہے ابو بکر ابن بھی شہبہ ابو بکر کی روایت میں جو ہیں وہ ان نور کے بجائے انار ان ہیں یعنی اس میں بھی ایک روشنی ہوتی اور یہ بات کہ اگر اللہ اس پردے کو نور کے ہٹا دے تو لاہ رقت صبحات وج ہی منتہا علیہ جہاں تک بھی پھر نظر جائے وہاں تک ہر چیز جل جائے اگر اس پردے کو بھی اللہ ہٹا دے معلوم ہوا کہ وہ نور کا پردہ رہنا وہ ساری مخلوقات کے بقا کی صورت ہے ورنہ ذات کا جو, کی جو اثر براہ راست پڑے اللہ کی ذات کا کوئی چیز باقی نہ رہے اس کے جاہ و جلال کے سامنے سب چیز جل جائیں حد اسحاق ابن ابراہیم قال اخبر جرید انیل عام بحادر اسناط کالا اقام افینا رسول اللہ کلی مات سکر ابی مس حدیث ابھی مبیہ ولم یسکور خرقی و کال حجاب صنعت کا فرق ہے روایت حد نصر بن علی الجہ وابو غسان ابو قسم المسمائی و اسحاق ابن ابراہیم جمیان عبد العزیز بن عبد سمد و لفظ غسان قال حدثنا ابو ابو ابدسمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس النبي يعني النبي صلى الله وسلم قال جنتان من فضه آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين انظر ان الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنته ادن قیص اپنے والد ابو بکر ابن عبداللہ ابن قیس اپنے والد یعنی عبداللہ ابن قیس سے روایت کرتے ہیں رو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا دو جنتیں تو ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور جو کچھ اس کے اندر ہیں وہ سب چاندی کے ہوں گے اور دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ساد و سامان ہے وہ سب سونے کا ہوگا اور ان دونوں جنتوں میں وہ جو لوگ ہوں گے ان کے اور ان کے رب کے درمیان کہ جس, جس کو دیکھیں گے وہ وہ اللہ کی کبریا کی چادر ہوگی یعنی اس کی وجہ جو اللہ کے اوپر پڑی ہوئی ہے یعنی پڑی ہوا یہ ہے کہ اس کبریا کی چادر کو دیکھ سکیں گے زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکیں گے جنت آدم کے اندر رہتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ ذات و خدا بندی کو وہاں بھی نہیں لیکن سارے پردے ہٹ جائیں گے اور کبریا اللہ کے کبریا کو دیکھ سکیں گے وہ بھی دیکھنا بڑی بات ہے یہ میں نے کہا کہ یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ذات خداوندی کو وہاں بھی نہ دیکھ سکیں گے ایک پردہ رہے گا باقی اور وہ کبریا کا پردہ ہے اسی کو اہل جنت دیکھ سکیں گے حدثنا هوایت بن عمرو عمر بن ميسر قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي عن صہیب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم طيب وجوهنا الم تذكرنا الجنة وتنجينا من النار قال ففسخ الحجاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ سبحان و تعالی فرمائیں گے تم کچھ چاہتے ہو یعنی کچھ اور عزیز کہ میں کچھ اور تم کو دوں چاہتے ہو کچھ تو وہ کہیں گے کیا چاہیں آپ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا آپ نے ہم کو جنتوں میں نہیں داخل کر دیا آپ نے ہم کو جانب سے نجات نہیں دے دی اتنی ساری نعمتوں مل گئی, مل گئی اب کیا ہم چاہیں آپ سے کسی چیز کے اضافے کی کیا درخواست کریں یہ بات ہوگی تو آپ نے فرمایا اللہ پردہ ہٹا دیں گے یعنی کیا مطلب اپنی ذات کو لائیں گے اور دیدار کرائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا فرما او تو سعید ان احب الم نذریم ان کو کوئی چیز اتنی عمدہ جو ان کو زیادہ پسند ہو اس سے پہلے کوئی نہ ملی ہوگی اس اللہ کی دیدار کے مقابلے میں یعنی یہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز ہوگی ساری نعمتوں میں تو معلوما کہ اللہ کی ذات کا دیدار ہو جائے گا سارے پردے ہٹ جائیں گے یہ دوسری رائے ہوئی اور یہ کہ اللہ کا یہ دیدار جو ہے حدیث میں تو ہے ہی قرآن شریف کی آیت کبھی یہی مراد ہے بل لدین احسن الحسن یعنی جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کی ہوگی ان کو نیکی کا بدلہ بھی اچھائی کی صورت میں ملے گا اور کچھ اضافہ بھی ملے گا اس اضافے سے مراد یہی اللہ کا دیدار ہے حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ياقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي يعني ابن شهاب أنا طائب بن يزيد الليسي أن أبا هريرة أخبروا أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في قمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دون أسحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك میں یہ حدیث بہت لمبی ہے اس لیے میں تھوڑی تھوڑی پڑھ کے اور ترجمہ کرتے چلتا ہوں کیونکہ آج پوری سر نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں وہاں میں نے اس کو نہیں کھولا تھا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے کہ اور لوگوں کا بھی بہرال حدیثوں سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ جنت میں بھی لوگ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور میں نے کہا تھا کہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے اب یہ کہ دیکھنے کی صورت کیا ہوگی کیونکہ ایک آدمی ایک چیز دیکھ رہا ہے تو دس آدمی دیکھ لیں 15 آدمی دیکھ لیں بیس آدمی دیکھ لیں پچاس دیکھ لیں سو دیکھ لیں سوال یہ کہ اب اور آخرین سب کے سب اللہ کو دیکھ لیں گے کیسے ہوگا اس کو یہاں کھولا گیا ہے ابو حرارا نے عطا ابن عزیز علسی کو خبر دی کہ لوگوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چودویں رات کے چاند میں اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے مطلب یہ کہ چاند نظر جب ہوتا ہے چودویں رات کو تو کیا تم سب مل کر کے ہزاروں اور لاکھوں انسان کیوں نہ ہوں سب دیکھ لیتے ہو کہ نہیں دیکھ لیتے ہو یا کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب کیوں گئے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں لہٰذا اتنے لوگ نہیں دیکھ سکتے تو صحابہ نے رس کیا نہیں یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی آگ نے فرمایا کہ کیا تم کو کوئی پریشانی ہوتی سورج کے دیکھنے میں جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو یعنی کھلا صاف آسمان ہو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو اپ نے فرمایا کہ پھر تو تم اللہ کو بھی اسی طرح دیکھو گے یعنی اللہ کا دیدار ہو جائے گا اور سارے جنتی اپنی اپنی جنتوں میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھ لیں گے یہ جماع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا وليتبعه فتبعه من يعبد الشمس الشمس الشمس وتبعه من يعبد القمره القمره وتبعه من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الامه فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعلمون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتي أنا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعلمون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويدربوا الصراط بين الظهراني جهنم آه <تصفح> آج آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کریں گے حشر ہوگا پھر اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہوگا کہ جو جس چیز کی بھی عبادت کرتا تھا اور پوجا کرتا تھا وہ اسی کے ساتھ لگ جائے چنانچہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کے ساتھ لگیں گے اور جو چاند کی پوجا کرتے تھے وہ چاند کے پیچھے ہو جائیں گے اور جو تباغیت جمع تاغوت کی ہے یعنی جو دنیا میں اور طاقتیں اور قوتیں ہیں شیتانی جو ان کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ لگ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس میں منافقین بھی ہوں گے لیکن آگے چل کر منافقین تو چھٹ جائیں گے لیکن یہ کہ یہ امت باقی رہ جائے گی کیوں اس کا تو دعوی یہ تھا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو یہ باقی رہ جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ہوں گے مگر جس صفتوں کے ساتھ انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس سے مختلف صفتوں اور صورت میں اللہ ظاہر ہوں گے اور فرمائیں گے میں ہوں تمہارا رب تو یہ مومنین کہیں گے نعوذ باللہ من ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں آپ سے کیوں کہ یہ تو ہم, ہم یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے یعنی مطلب یہ کہ ہم کس طرح مان لیں کہ آپ ہمارے رب ہیں جو سفتیں ہم نے پڑھ رکھی ہیں جان رکھی ہیں وہ سفتیں جب یہاں نہیں ہیں تو ہم رب کیسے مان لیں مطلب یہ ہے کہ ہم شرک نہیں کریں گے ہم اپنے رب کے عبادت گزار ہیں تو جب ہمارے رب آئیں گے ہم خود پہچان لیں گے جب رب کا دیدار ہوگا تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ پھر اپنی اس صورت اور اس صفت کے ساتھ ظاہر ہوں گے جس سے کہ یہ پہچان لیں گے کہ ہاں یہی اللہ تعالی ہے تو پھر وہ فرمائیں گے اللہ کہ میں ہوں تمہارا رب وہ کہیں گے ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں تو لہذا پھر اس کے بعد یہ اللہ کے حکموں پر چلیں گے اور اس وقت سے جو ہے وہ ڈال دی جائے گی جو پل ہوگا فرماتے ہیں جہنم کی پشت کے اوپر وہ پل ڈالا جائے گا برج فأكون أنا, وأم... أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعو الرسول يومئذ اللهم سلم وسلم وفي جهنم كلاليب مصر شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال في... فإنها مصر شوك السعدان غير أنه لا يعلم... لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تختف الناس بأعمالهم سومیم الموبک یعنی بیاملی وومین مجازہ حتیونجا آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت ہوں گے جو سب سے پہلے اس پل کو برج کو جو جانم کے اوپر بچھایا جائے گا اس کو پار کریں گے اور روایت کے مطابق یہ بات ہے اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کہ اب وہ خدری کی روایت سے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی وہ جو برج ڈالا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت پہلے شخص ہوں گے پہلے لوگ ہوں گے جو اس کو پار کریں گے اس پل کو اور آپ نے فرمایا کہ اس دن کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا منہ سے کسی کے کوئی لفظ نہیں نکلے گا سوائے پیغمبروں کے انہی کو ہمت ہوگی بولنے کی اور وہ بھی بولیں گے تو کیا اللہ سلم سلم اے اللہ امن دیجئے امن دیجیے تو لوگوں کے اوپر ان کی شفقت اور ان کی رحمت جو ہے وہ اللہ سے یہی سوال کرے گی اے اللہ مہربانی فرما امن دیجئے امن دیجئے یہی ان سے کے منہ سے نکلے گا باقی تو کسی میں بولنے کی ہمت بھی نہ ہوگی اس وقت اور آپ نے فرمایا کہ جانم میں آ کڑے ہوں گے اور آکڑوں کی شکل جو ہے وہ ہوگی جیسے آپ نے فرمایا سادان کے کانٹے ہوتے ہیں سادان ایک درخت ہے اور اس کانٹا اس کا کیسا ہوتا تھا جیسے یوں سمجھیے کہ اس طرح سے ٹیڑھا یعنی آگے چرکل کو سر جو ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا تو جا یہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ کلالیب جو ہے یہاں لفظ لائے ہیں آکڑے جس کا میں نے ترجمہ کیا یہ قلع کی جمع ہے آکڑے کو کہتے تھے جو گوشت کے اندر پھرو کر کے اور تنور میں اس گوشت کو لٹکاتے تھے اس کو کیا کہنا چاہیے بیک کرنے کے واسطے اس کو کلاب کہتے تھے کلا لیب جو ہے وہ اس کی جمع ہے تو جانم میں وہ آکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور سادان کے کانٹے کی طرف سے اس طرح اس کا سر مڑا ہوا تو آپ نے پوچھا تم نے سادان دیکھا صاحبہ نے کیا کہ ہاں دیکھا ہے کیونکہ نرس کے علاقے میں یہ درخت ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ بس وہ آکڑے جو ہوں گے سادان کے کانٹے کی طرح ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا یہ نہیں کہ کانٹا جتنا ہے اتنے بڑے ہوں گے گزرے کے جہنم میں اور وہ آنکڑے لوگوں کو ان کے عمل کی بنیاد پر اچکیں گے اچکیں گے اور کھینچیں گے جس کا مطلب آٹومیٹک چل رہے ہوں گے ہر ایک کو ان کے عمل کے اعتبار سے کھینچیں گے ان میں سے کچھ تو ہوں گے جو اپنے عمل کی وجہ سے بچ جائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جن کو پورا بدلہ مل جائے گا اور اس کے اعمال کی برائی کا تو وہ اس جو اس میں پھنسیں گے ان آکڑوں میں اس لیے کہ ان کے اعمال ان کو نہ بچا سکیں گے وہ ان کو کاٹ کاٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے حدیث بقیہ جو ہے باقی رہ گئے وہ انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ الله من کان یاری سعل طویل حدیث لمبی چل رہی ہے اور جس میں حاصل یہ ہے کہ شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح سے دیکھ سکیں گے آخرت میں تو آپ نے فرمایا جس طرح تم دنیا میں رہتے ہو چاند کو دیکھتے ہو سورج کو دیکھتے ہو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لاکھوں کروڑوں انسان دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے وہاں بھی اللہ تعالی کو سارے اہل جنت دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد یہ تھا کہ پھر پلسراٹ جو ہے وہ جہنم کے پشت پر ہوگی اور اللہ سبحانہ و ان سے سب کو گزاریں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت سب سے پہلے اس, اس سے گزریں گے اور آپ نے فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر جو ہیں وہ آنکڑے لگے ہوئے ہیں آ, سادان کے کانٹوں کی طرح سے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچیں گے تو کچھ اس میں سے بچ جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے اور کچھ جو ہیں جو ان کو سزا ملے گی یہاں تک ہم پہنچے تھے پچھلے ہفتے اب یہاں سے ہے کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے ان کے اعمال وغیرہ جو کچھ ہوں گے اس کے بنیاد پر فیصلہ فرمائیں گے اور جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں جانے والے جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والے دو قسم کے ہوں گے ایک تو وہ ہیں کہ جو جن کا عقیدہ ہی کفر کا ہے کلیتن ان کو تو ہمیشہ رہنا ہے ایک وہ ہوں گے کہ جو بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے تو ان کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم والوں میں سے جن کو نکالنا چاہیں گے ان کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ نکال لیں وہ جہنم سے اس کو کہ جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو ان لوگوں میں سے جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی اور وہ لوگ ان میں سے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا تو فرشتے ان کو جہنم میں پہچان لیں گے جب ان کو حکم ملے گا نکال کے لے ان کو تو وہ پہچانیں گے کہیں سے پہچانیں گے اثر اس وجود جو سجدے کے نشانات سے سجدے کے نشانات کے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے والوں کے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتا ہے بعض لوگوں کے وہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے سجدے میں چونکہ جو اعضا بدن کے رکھے جاتے ہیں اس میں ہاتھ ہیں اس میں گھٹنے ہیں اس میں پیر ہیں اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ ناک ہے اور پیشانی ہے یہ سارے حصے سجدے میں رکھے جاتے ہیں سجدے کے وقت میں تو اس واسطے اصل سجود سے براد جو ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر ایک خاص ایک رونق ایسی ہوگی ضرور اب وہ بدعامالیوں کی وجہ سے وہ اس رونق میں کمی ہوگی لیکن نماز کی وہ رونق ایسی ہوگی جس کو فرشتے پہچانیں گے تو تعکل النار من ابن آدم اللہ اثر جہنم کی آگ جو ہے سوائے سجدے کے جو نشانات ہیں یہ وہی جو میں نے کہا کہ ہاتھ گھٹنے پیر کی انگلیاں اور ناک اور پیشانی جو سجدے میں رکھی جاتی تھی ان جگوں کو آگ نہیں کھائے گی حرم اللہ علار اللہ, اللہ جہنم پر حرام کر دیں گے کہ وہ سجدے کے ان نشانات کو کھائے لہذا وہ جہنم سے نکلیں گے مگر نکلیں گے اس طرح کوئلہ بن چکے ہوں گے قدیم تحشو سوائے انہی حصوں کے جو سجدے میں رکھے جاتے تھے باقی بدن پورا کوئلہ بن چکا ہوگا پھر ان کے اوپر مائع حیات جو ہے وہ انڈیلہ جائے گا اب مائع حیات یا تو عہد کوثر ہے اس کو مائع حیات کہا گیا یعنی زندگی دینے والی ویسے تو پانی میں مادہ ہے ہی زندگی کا اسی واسطے پانی ڈالتے ہیں تو گھاس اگتی ہے اور اس میں زندگی آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ خلا قمل علماق اللہ شہینائی اللہ نے پانی سے زندہ چیز کو پیدا کیا تو پانی میں مادہ ہے زندگی کا لیکن اس کو مائ حیات کہا گیا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ خاصہ اس پانی کا یہی یہ ہوگا کہ وہ کوئلہ جو بدن بن چکے ہوں گے ان میں زندگی آ جائے گی اسی لیے فرمایا کہ فیم بتون مین کماتم بت الحب بتو فی حمیل سعیل وہ اس طرح سے اگ, جائیں اگ آئیں گے یعنی اس طرح ان میں تر و تازگی آ جائے گی جیسے دیکھا ہوگا یہ مثال دی اس میں کہ جیسے دیکھا کہ صاحب پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کچھ کچرے کو لے کر چلتا ہے اس میں کہیں مٹی کا مٹی بھی ہوتی ہے اس میں جہاں جا کر کچرا ٹھہر جاتا ہے وہاں کیا ہے کہ کوپر نکل آتی ہے بڑی تر و تازہ تو اس میں پیلا پیلا پیلا سا رنگ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے دانا ایک جو بہاؤ ہے اس کے کچرے کے اندر نکل آتا ہے وہ ترو تازہ ٹھیک ہی حالت کیونکہ تر تازگی اس واسطے ہے کہ پانی ساتھ چل رہا ہے تو اس طرح سے وہ ان میں تازگی آ جائے گی ان کے بدن کے اندر سم يفرغ اللہ من القضاء فَيَدُوَ الله ما شاء الله ان يدو ثم يقول الله تعالى هل عصيت ان فعلت ذلك بك ان تسال غيره فيقول لا اسلك غيره ويعطي رب ويعطي ربه ازوجا منه هود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فاذا اقبل على الجنه ورآها سكت ما شاء الله ان يسكت فالله اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ جن کو جہنم سے نکالنے کا حکم ہے وہ سب نکال دیے جائیں گے فرمایا کہ ایک آدمی رہ جائے گا جہنم میں جو جس کا منہ جہنم کے طرف ہوگا یعنی اوے منہ پڑا ہوا ہوگا اور یہ آخر آخری شخص ہوگا جنت والوں میں کہ جس کو جنت میں داخلہ ملے گا ان سے پہلے جتنے بھی ہوں گے بدعمل ان سب کو نکال دیا جائے گا یہ آدمی رہ جائے گا تو یہ کہے گا خدا میرا منہ جہنم کے اس سے پھیر دیجئے اس لیے کہ اس کی بدبو نے تو مجھے ہلاک کر دیا اور اس کی جو لپٹ ہے اس نے مجھے جلا ڈالا ہے تو وہ خوب دعائیں مانگے گا جتنی اللہ چاہیں گے جتنی دیر تک مطلب یہ ماشاء اللہ کے معنی ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنی دعائیں مانگے گا وہ شخص پھر وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر میں یہ جو مانگ رہا ہے اگر میں یہ کر دوں تو اس کے سوا تو کچھ اور نہیں مانگے گا تو مجھ سے تو وہ کہے گا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا آپ سے بس میرا منہ پھیر دیجیے در سے جہنم سے اور اس کے بعد وہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ بڑے عہد اور وعدے کرے گا اللہ سے کہ میں بالکل وعدہ کرتا ہوں میں قتل میں قسم لے لیجیے میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا بس میرا منہ پھیر دیے اللہ سبحانہ نے بتایا جاننم سے اس کا منہ پھیر دیں گے اب جیسے ہی جانم سے منہ پھیرے گا تو جنت اس کے سامنے کر دی جائے گی اب وہ جنت کو دیکھ کر کے وہ خاموش رہے گا جتنے دن بھی اللہ کو معلوم ہے کتنے دن وہ خاموش رہے گا اس لیے کہ اب اس نے جو چیز مانگی تھی وہ مل گئی اور یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اب اور کچھ نہیں مانگے گا پھر وہ کہے گا اے ربی قدنی الہ باب الجنہ فیقور اللہ اللہ علیہ آط اب مواصی غیر اللہی آتع تک آدم ما اخر فیقور ابی یاد اللہ قور فعال آسعیتا ان آتے وطک فیوتی رب شا الله. تجھے دیا اب اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا تو تیرا نا سویا کتنا دھوکے باز ہے یہ انسان اس کے بعد وہ کہے گا خدا بندہ پھر دعائیں مانگے گا خوب مانگے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب تجوا ہے تو نے اگر میں تجھے دے دوں اس کے سوا تو کچھ اور نہیں مانگے گا تو یہ مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے تک میں تجھے لے جاتا ہوں پھر تو نہیں کچھ اور مانگے گا وہ کہے گا کہ نہیں نہیں آپ کی عزت کی قسم اور یہاں تک کہ وہ جو کچھ اللہ جتنا اللہ چاہیں گے وہ عہد اور میساک اللہ سے کرے گا وعد وعید کرے گا اور کچھ نہیں مانگوں گا بس مجھے جنت کے دروازے تک لے جائے گی فیوقدم و الابابل جن تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک لے جائیں گے فعد کام آلہ بابل ان انحاق لہ الجن فرآ معافی مین الخیر وسرور فیس کو تماشا اللہ ربی اطخل جن فیقور اللہ تعالی کا فلا اللہ اللہ جل اللہ قال وہ جنت کے دروازے پر جا کے کھڑا ہوگا پوری جنت اس کے سامنے آ جائے گی اور جو کچھ اس میں اچھائیاں اور بڑی خوشیاں وہ ہیں وہ سب کھل جائیں گے اس کے سامنے اب وہ دیکھ کے دنگ رہے گا خاموش ہو رہے گا اب جتنے دن بھی خاموش رہے گا اللہ کو معلوم ہے پھر اس کے بعد کیا گا خدا مجھے جنت میں داخل کر دیجیے ات کھلنے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا اور وعدے نہیں کیے تھے کہ اب جو کچھ تجھ کو دیا گیا اب اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا تیرا تب تیرا ناس ہو کہ اتنا دھوکے باز ہے انسان پھر وہ کہے گا خدا بندہ میں آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہوں گا ہرگز نہیں ہوں گا مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا وہ دعائیں مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ ہنسی آ جائے گی اللہ کو فیضا دہ اللہ من کال وجنت جب اللہ ہنس پڑیں گے تو فرمائیں گے کہ اچھا جنت میں داخل ہو جا فضا دخلا کال اللہ کال الله الہ تمنا جب وہ جنت میں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اچھا اب تو آرزو کر تمنا کر آرزو کر کیا تج تجھے چاہیے تمنا زکوزا و کزا یہ اللہ کی مہربانی کی بات اب وہ اللہ سے مانگنا شروع کرے گا آرزویں کرے گا لیکن کتنی انسان کی ہی کیا ہے اس کی سوچ ہی کیا ہے اس لیے اب اللہ مہربان ہے تو اس کو اللہ خود ہی یاد دلائیں گے اس کے دل میں ڈالیں گے یہ بھی مانگ لے یہ بھی مانگ لے یہ بھی مانگ لے تو اس کو اللہ یاد دلائیں گے چنانچہ وہ سب حتیہ قطعی یہاں تک کہ جب ساری آرزو کا سلسلہ اس کا ختم ہو جائے گا کچھ اس کے دل میں نہیں رہے گا مانگنے کے واسطے تو اللہ تعالی فرمائیں گے جو نے مانگا آرزو کی یہ بھی لے اور اتنا ہی اور لے مسلح حدیث ہوئی عطا ابن یزید اور ابو سعید خدری جو یہ دونوں کے دونوں ابو ریرا رضی اللہ کے ساتھ کیونکہ یہ روایت جو ہے ابو ریہرا کی ہے ابو سعید خدری جو ہیں صحابی ہیں تو عطا ابن یزید اور ابو سعید خدری دونوں ابو ریرا کے ساتھ تھے تو ان دونوں نے اس حدیث کو سنا اور اس میں کوئی ان نے قطر پیوت نہیں کی مطلب کیا ہے حدیث صحیح ہے ابو ریرا جو سنا رہے ہیں تو ابو سعید خدری سن رہے ہیں اس کو یہاں <خخخ> تک کہ جب ابو حرا نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ نے آرزو کی یہ بھی لے اور اتنا ہی اور لے تو ابو سعید نے کہا ابو سعید خدری نے کہ دس گنا یعنی ڈبل نہیں بلکہ دس گنا تو ابو حرا نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یاد نہیں ہے مجھے تو یاد ہے کہ اس کے ڈبل آپ نے فرمایا تھا لیکن تم کہہ رہے ہو دس گنا تو یہ ابو سعید خدری نے دس گنا کا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جب سنائی تھی تو آپ نے دس گنا فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ آرزو کیے ہیں یہ تو لے اور دس گنا اور لے قال ابو سعید ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہی فرمانا یاد کیا ہے کہ تجھے یہ بھی ملے گا اور اس کے دس گنا اور ملے گا تو ابو ریرا نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ آخری آدمی ہوگا اہل جنت میں سے جن کو جنت میں داخلہ ملے گا حدس نا محمد بن رافع قال حدثنا قال ابن قال کال حدسنا عبد الرزا کال اخبر نام منب کال حاضم حدسنا ابر نصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ ادنا فہ تمنا تمنا ما صحم تو جو ادنا درجے کا آدمی ہوگا جنت میں اس سے اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ارزو کر پھر وہ آزو کرے گا اور آرزو پہ ارزو کرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تون آرزویں کر لی تو کہے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ دل, دل کے حال کو جانتے ہیں اس کے دل میں جو جو آرزویں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا تجے جو جو کچھ تھی آرزویں کی وہ بھی تجھے دیا جاتا ہے اور اس کے جیسا اور ڈبل کر کے دیا جاتا ہے حد سعید ابن سعید حد حس ابن عن زید ابن اسلم ابن اساربی سعیدری إن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تظهرون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها صحاب وهل تظهرون في رؤية القمر ليلة البدر ح ليس فيها صحاب قالوا لياصور الله قال ما تزارون في روئة الله يوم القيامة إلا كما تزارون في روأة أحدما إذا كان يوم القيامة أزن مؤزنن يتبعع كل أمة ما كان تبد ف العابقى أحد كان يبد الله غير كان يبد غيل الله من الأثناام والنصاب إلا يتسااقون في النار. یہ روایت آ ابو سعید خدری کی کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے اللہ کو اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تمہیں دوپہر کے وقت میں جب کہ کھلا آسمان ہو کوئی بادل بھی نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی اور کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں جبکہ چاند پورا ہوا وہ ہو اور کھلا آسمان ہو بادل نہ ہو تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو قیامت کے دن دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی سوائے اس پریشانی کے کہ جیسے تم میں سے کسی ایک کو چاند اور سورج کی دیکھنے میں ہوتی ظاہر چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ لگ جائے جس کی عبادت کیا کرتی تھی تو اللہ کے علاوہ جو جس کی بھی عبادت کیا کرتا تھا بتوں میں سے اس تھانوں میں سے جس کی بھی پوجا کرتا تھا وہ سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے یہاں تک کہ صرف وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں اور کچھ اہل کتاب میں سے بھی کیونکہ اہل کتاب میں سے بھی تو وہ ہے نا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے شرک نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہا اور زیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا نہیں کہا تو اس طرح سے کچھ اہل کتاب جو ہیں وہ, وہ بھی رہ جائیں گے لیکن بہرحال ان کے یہاں چونکہ یہ بدعقیدہ بدعقیدگی جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دینے کی وہ رہی ہے اس لیے اللہ تعالی یہود کو بلائیں گے تو ان سے فرمائیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان سے کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا تھا اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی تھی نہ کوئی اولاد بنائی تھی کوئی تجویز نہیں کیا تھا تو اب تم کیا چاہتے ہو تو وہ کہیں گے خدا ہم تو پیاسے ہیں لہذا ہم کو پانی پلا دیجیے تو ان کو اشارہ کیا جائے گا کہ جاؤ ادھر تو اب ادھر کیا مطلب جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی حالت ایسی ہوگی جیسے سراب ہوتی دور سے جیسے آپ نے دیکھا ہو ریت کہیں ہو تو ریت ایسا لگتا ہے دور سے دیکھنے میں کہ جیسے پانی ہے وہ اس میں آ... موجیں آ رہی ہیں اس کو سراب کہتے ہیں وہ ر... وہ ریت کہ جس کو دور سے دیکھنے میں یہ معلوم ہو کہ پانی کی موجیں ہیں تو وہ سراب ہے تو جہنم میں کیا ہوگا جہنم کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ, س... وہ پانی کی اس میں آ... موجیں اٹھ رہی ہیں حالانکہ وہ آگ کی موجیں ہوں گی فرمایا کہ حالت اس کی یہ ہوگی کہ ان میں کا بعض حصہ باز کو کھا رہا ہوگا جس طرح سے آگ کی لپٹ اٹھتی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لپٹ اٹھی دوسری اس کے ساتھ اٹھی اس نے ایک ایک نے دوسرے کو دبا لیا کھا لیا ہزم کر لیا تو یہ حالت ماحول ہوئی ہوگی جہنم میں ان کو جانب میں ڈال دیا جائے گا وہ جائیں گے کے پانی پینے کے واسطے وہ جہنم میں گر جائیں گے اس کے بعد نسارا کو پکارا جائے گا ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے اللہ نے نہ کوئی بیوی بی بنائی تھی نہ کوئی اولاد بنائی تھی پھر ان سے کہا جائے گا تم کیا چاہتے کہیں گے ہم پیاسے ہیں خدا ہم کو پانی پلا دیجیے ان کو بھی اشارہ کیا جائے گا تو جاؤ ادھر چنانچہ جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا وہ سراب کی طرح ہوگی حالانکہ اس میں کی لپٹیں جو ہیں ایک, ایک دوسرے کو کھا رہی ہوں گی تو وہ اس میں آگ میں گر جائیں گے یہاں تک کہ نہیں باقی رہے گا سوائے اس کے کہ جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا بھلائی کے ساتھ ہو یا کچھ برائیں کیے ہوئے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر ہوں گے اس صورت میں نہیں کہ جس جو انہوں نے اللہ کی جو صفات انہوں نے دیکھ رکھی تھی جن کا علم تھا ان صفات سے ذرا ہٹ کر کے اللہ ان کے سامنے ظاہر ہوں گے تو ان سے اللہ فرمائیں گے تم کیا انتظار کر رہے ہو ہر امت نے ہر قوم جو ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اس کے ساتھ چلی گئی تو تم یہاں کیا کر رہے وہ کہیں گے خدا بندہ ہم نے تو ان لوگوں کو دنیا میں بھی چھوڑ کے رکھا تھا حالانکہ ہم ان کے زیادہ ضرورت مند تھے پیسے کے لحاظ سے مال کے لحاظ سے دنیا کی عزت اور وجات کے لحاظ سے ہم حالان کے محتاج تھے مگر ہم نے ان کو چھوڑ کے رکھا ہوا تھا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا تو بھلا ہم اس وقت کیسے ان کے ساتھ جا سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر میں تمہارا رب ہوں وہ کہیں گے ناوزب اللہ من اللہ پناہ اللہ کی پناہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہیں کرتے یہ دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہیں گے کیونکہ انہیں اللہ کو پہچانا نہیں ہوگا یہاں تک کہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ وہاں سے ہٹنے لگیں گے کہ بھائی یہ تو ہم صحیح جگہ نہیں ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ایسی نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کر تم پہچان سکو کہ یہ اللہ ہیں تو وہ کہیں گے ہاں ایسا کہنے کے بعد اللہ اپنی پنلی کھول دیں گے یوم یوک شف قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے اب اللہ کی پنڈلی کھولنے کے کیا معنی ہے علمان متکلمین نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی تعبیل کی ضرورت نہیں ساق پنڈلی کے معنی ہے پنڈلی کے معنی رکھو حقیقت کیا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں ہم کوئی تعبیل نہیں کرتے تو فرمایا کہ کوئی آدمی نہ رہے گا کہ جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا ہوگا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا اور توفیق ہوگی سجدہ کرنے کی اور کوئی ایسا شخص جس نے دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا ہوگا دنیا میں اللہ اس کی کمر کو تختہ بنا دیں گے اب وہ سجدہ نہیں کر سکے گا جب سجدہ کرنا چاہے گا اپنے پیچھے گویا وہ الٹے گر پڑے گا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا دنیا میں جو لوگ اللہ کو یوں کہیے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو نمازیں پڑھا کرتے تھے انہیں کو وہاں توفیق ہوگی اور وہ اللہ کی اس حالت میں اس صفت کے ظاہر ہونے پر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے بس, بس باقی آئندہ ابھی حدیث باقی ہے ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيها خطاطيف وكالاليب وحسبك تكون بنجد, في بنجد فيها الشويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كترف العين وكالبرق وكالريه وكالطير وكأجاويد العين خیل رکاق فناد ان مسلم و مخدوس ان مرسل فیناری جہنم طویل حدیث چل ہے جس میں قیامت کا ذکر ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک پل جہنم کے اوپر ڈالا جائے گا برج الجسر کا لفظ ہے تو دلج کو بولتے ہیں اور شفاعت اور سفارش جو ہے وہ ہوگی شروع اور جو امبیاں و سلاۃ جو سفارش کرنے والے ہیں وہ کہیں گے اللہ سلم سلم یعنی اے اللہ امن دے دیجئے امن دے دیجئے تو بس یہی منہ سے نکلے گا ان کے اس سے زیادہ نہیں کہہ سکیں گے سب امن کے اور خیر کے طلبگار ہوں گے سلامتی کے تو اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ یا اللہ وہ جسر کیا چیز ہے وہ جو پل جو ہے برج جہنم پہ ڈالا جائے گا تو یہ الجسر یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک راستہ ہوگا پھسلنے والا مزلہ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اس پر یعنی کہ کوئی ارادے سے چلنا وہ بے ارادہ جیسے چلا کرتے ہیں تو یہ شکل اس پل کی ہوگی اس میں اپنے ارادے سے نہیں چلا جائے گا سیاہ خفاکیف کلالب اس میں آکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور اچھکنے والے ہر چیز جو اس کے قابو میں آ جائے گی ان آکڑوں کے ان کو وہ اچک لیں گے اور آپ نے فرمایا جو تمہارے بات کافی ہے کہ نجد میں جو نجد کا علاقہ ہے اس میں ایک کانٹا ہوتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پہلی حدیث میں آیا تھا سادان کا کانٹا ذرا ٹیڑھا سا ہوتا ہے ایسے وہی مراد ہے کہ اس طرح وہ ٹیڑھے ہوں گے آنکھڑے اور کھینچیں گے ہر چیز کو اپنی طرف تو آپ نے فرمایا ممنین جو ہیں وہ تو ایسے گزریں گے جیسے آنکھ کی جھپک ہوتی ہے کہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہوتی دیر میں گزر گئے اس سے اسی طرح یہ بجلی چمک جاتی ہے یہ ہوا جو ہے اور ہوا کی طرح سے ہوا تیزی سے گزر جاتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اور پرندے کی طرح سے جیسے اڑ کے نکل جاتا ہے وہ جاوید الخیل ورقاب اور اسی طرح سے بہترین گھوڑا جو ٹاپیں مارتا ہوا اور سوار وہ جس طرح سے گزر جاتے ہیں ایسے گزر جائیں گے مومنین تو مسلمان جو ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہوں گے اور جو مخدوش کا مطلب زخمی ہو جانا تو جو زخمی ہوں گے اور ظاہر زخمی وہ ہوں گے کہ جن کی رفتار ہلکی ہوگی آنکڑے ان کو کھینچنے کی کوشش کریں گے پکڑیں گے اس میں وہ زخمی ہو جائیں گے لیکن بہرحال ایمان ہوگا کچھ نہ کچھ کمزور ہی صحیح نکل جائیں گے وہ مخدوس ان وہ مخدوس فی ناری جہنہ لیکن جو بالکل آ, خالی ہوں گے وہ ان کی پکڑ میں آئیں گے اور جہنم میں گھسیٹ کے ان کو ڈال دیں گے وہ آنکڑے ہت, یہاں تک کہ حتی اذا خلص المؤمنون من النار یہاں تک کہ م, مسلمان جو ہیں ایمان والے وہ بچ جائیں گے جہنم سے وہ آنکڑوں کے قبضے میں نہیں آئیں گے اسی واسطے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے استوال فرما فوالذي نفسي بيده ما من احد منكم باشد مناشده لله في استيفاء في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه الاقوانين الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ففيقال لهم اخرجو من عرفتم فتوحرروا سوارهم على النار <تصفيق> تو جب تو بچ جائیں گے سیرنگ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اللہ سے قیامت کے دن جتنے اسرار سے بات کرے گا اتنی کوئی اور کسی اور سے اتنا اصرار سے اور کیا بولتے ہیں پوری سختی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا جتنی اس وقت مسلمان اللہ سے پوری قوت کے ساتھ جم کر کے اصرار کر کے بات کریں گے یعنی مطلب جو ہے اس کا حاصل کیا ہوا کہ نرمی ہلکی بات نہیں کہ مان لیا مان لیا نہیں مانا نہیں مانا بلکہ یہ کہ پیچھا نہیں چھوڑنا جیسا ہوتا ہے نا کسی کا جب تک بات مان نہ لے وہ ہے شکل کہ اللہ سے اس طرح سے وہاں مطالبہ ہوگا بڑی سختی کے ساتھ بہت ہی قوت کے ساتھ کن کے لیے اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ جو جہنم میں ہوں گے یہ مسلمان علّیہ سے بہت سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے اصرار کریں گے فرمائش کریں گے لجاجت سے قوت سے اور کیا کہیں گے خداوندہ یہ روزے رکھا کرتے تھے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتے تھے حج کرتے تھے مطلب یہ کہ یہ جہنم میں چلے گئے اپنی بداملیوں کی وجہ سے ان کو نکالیے جہنم سے ان کو نکالیے جہنم سے اصرار کریں گے مومنین جو بچ چکے ہوں گے جہنم میں نہیں جائیں گے وہ اسرار کریں گے اللہ سے آخر کو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جن کو تم پہچانو ان کو نکال لاؤ تو ہر رمسواروح مالنار ان کی صورتیں جو ہیں وہ جہنم پہ حرام کر دی گئی ہیں تو تم نکال لاؤ پہچان کر کے مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی جو ہے ان کی صورتیں محفوظ ہیں جہنم نے ان کی آگ نے ان کی صورتوں کو نہیں جلایا ہوگا فیوخ رجون خلقن تو وہ بہت کافی مخلوق کو نکال کے لائیں گے کہ جہنم کی آگ نے ان کی آدھی تک یا گھٹنوں تک جلایا ہوگا ان کو نکال کے لائیں گے پھر کہیں گے خداوندہ جن لوگوں کے نکالنے کا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا اس میں اب کوئی باقی نہیں رہا پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ مہربانی کا فیصلہ ہو چکا ہے رَبَّنَا لم نظر سیاہ مما امر تنابے <بِه> تو وہ کہیں گے کہ جن کے نکالنے کا آپ نے حکم دیا تھا ان میں آپ کوئی باقی نہیں رہا تو اللہ تعالی فرمائیں گے واپس جاؤ اور جس کے دل میں تم ایک دینار کے برابر بھی ایک اشرفی کے برابر بھی تم جس کے دل میں کوئی خیر پاؤ اس کو نکالا خیر سے مرادیاں ظاہر ہے کہ ایمان ہے اچھائی چنانچہ وہ پھر جائیں گے اور بہت کافی مخلوق کو جانم سے نکال کے لائیں گے پھر یوں کہیں گے کہ وندہ جن کے نکالنے کا آپ نے حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا سم لم نظر پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ جاؤ تم پھر واپس اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی تم خیر اور ایمان پاؤ نکال لاؤ اس کو تو پھر وہ ایک بہت بڑی مخلوق کو نکال کے لائیں گے پھر کہیں گے خدا جن کے نکالنے کا آپ نے حکم دیا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا پھر اللہ تعالی فرمائیں گے سم یقول ارج فم وج تم فی قلودی فاخ رجوح فیوخ رجوق اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ واپس جاؤ جانم کی طرف جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تم خیر پاؤ گے پاؤ تم اس کو نکال لاؤ چنانچہ پھر ایک بڑی مخلوق کو وہاں سے نکالیں گے اور کہیں گے خدا بندہ اب ہم نے اس ان میں کوئی ایمان اور خیر کی کوئی نشانی ہم کو اب نظر نہیں آئی کچھ نہیں چھوڑا ہم نے سب کو نکال لیا وکان ابو سعید القدری یقول بےاد فقر او ان, اِن, اِنَّ تم تک <نازیما> ابو سعید خدری جو, اس روا... جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم اس حدیث کی جس کی میں حدیث کر رہا ہوں اگر تم اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو تم چاہو تو قرآن شریف کی آیت پڑھ لو ذرا اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں فرمائیں گے اگر ایک نیکی بھی ہوگی اللہ اس کو پڑھائیں گے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے اس لیے جب آیت میں اس کا ذکر ہے حدیث اس کے مطابق ہے تو اس میں حدیث کے سمجھنے میں اور ماننے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے قرآن شریف میں اس کا ذکر آ گیا ہے قرآن کا انداز الگ ہے تفصیل حدیث میں ہے فيقول الله تعالى شفعات الملائكة وشفع النبيون وشفع الممنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبضوا قفضة من النار فيخرجوا منها قوما لم يعملوا خيرا قطوا قد عادوا حمما فيلقيهم في نار في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرج فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى ظل يكون أبيض فقالوا يا رسول الله كأنك كنت تععى بالبادية قال فيخلجونك اللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء وتقاء الذين أتقلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخل الجنة فما فولکم ربنا ربنا من من من هذا تو اللہ تعالی اس کے بعد فرمائیں گے فرشتوں نے سفارش کر لی نبیوں نے سفارش کر لی مومنین نے سفارش کر لی اب تو بس ارحم الراحمین رہ گئے تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم پر اپنا ہاتھ ڈال کر ڈالیں گے اور اس میں سے نکالیں گے ایک مخلوق کو قوم کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا اور وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے کیونکہ ان کے کی اندر ایمان اتنا کمزور اور مدھم ہوگا کہ نہ ان کو فرشتے پہچان سکیں گے نہ انبیاء نہ مومنین ان کو وہ سب نکال لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے وہ تو ذرے ذرے کے علم ان کو ہے اس واسطے فرمائیں گے کہ بھئی سب نے کر لی سفارش اب بس ارحم الرحمین رہ گئے تو اللہ تعالیٰ خود نکالیں گے جان سے تو فرمایا کہ اس کے بعد ان کو ایک نہر میں جو جنت کے دروازوں پر ایک نہر ہے اس میں ڈال دیں گے اس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے اور وہ اس میں سے نکلیں گے جس طرح سے کہ ایک دانہ جو ہے وہ بہ جائے پانی کے بہتی میں تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ کبھی وہ جا کر کے کسی پتھر سے یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر اٹک جاتا ہے اور جب اس میں سے جو کومپل نکلتی ہے تو سورج کی طرف اس کا رخ ہونے سے وہ زرد رنگ کی یا ہرے رنگ کی نکل کے آتی ہے اور جو حصہ اس کا سائے میں رہ جاتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کومپل کا یہ سب آپ نے تفصیل بتائی تو صحابہ نے کیا یا ایسا لگتا ہے جیسے آپ جنگل میں چلایا کرتے تھے آپ کو تو سارے جنگل کی باتوں کی معلومات ہیں یہ صحابہ نے ارد کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے نکل کر آئیں گے اس محل سے جیسے موتی ہوتے ہیں یعنی بالکل صاف ستھرے چمکتے ہوئے اس میں ہوں گے کہاں تو ان کو جانم نے جلا کر کوئلہ کر دیا ہوگا لیکن اب اس نہر میں سے جب نکالا جائے گا تو موتی کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کی گردنوں میں مہر لگی ہوئی ہوگی کہ جس مہر کی وجہ سے جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت میں بغیر عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی بھلائی کے جو انہوں نے اس آخرت کے لیے کیا ہو اس کے بغیر اللہ ان کو جنت میں داخل کر رہے ہیں اس سے وہ پہچانے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان سے فرمائیں گے اب جنت میں چلے جاؤ جو تمہیں نظر آئے وہ سب تمہارا ہے تو وہ کہیں گے خدا وندہ آپ نے تو ہمیں وہ چیز دے دی کے جہانوں میں آپ نے کسی کو وہ چیز نہ دی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے واسطے میرے پاس اس سے بھی افضل اور اعلی ایک چیز ہے تو وہ کہیں گے خدا اور اس سے زیادہ افضل اور کیا چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا اب اس کے بعد میں تم پر کبھی بھی غصے نہیں ہوں گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ان کو ملے گی جنت میں جانے کے بعد قال ابو سعید الخری و احد من سعف ودیث ابو سعید خدری کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ مجھے یہ بات مجھے بات معلوم ہوئی ہے اب ظاہر ہے کہ معلوم ہوئی کا مطلب کسی اور صحابی کے واسطے سے ملی ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہوگا ابو سعید نے خود نہیں سنا اس نے انہوں نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ جو برج ہوگا جہنم کے اوپر جسر اس کے لیے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس پر سے گزارا جائے گا حدثنا عثمان بن ابن شعب وعثاق بن ابراهيم الحنزلي كليهما عن جرير قال عثمان حدثنا جريرا منصورا ابراهيم عن عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تعالى له اذهب فدخل الجنة قال فياتيها إليه أنها فيقول يا ربي فيقول اللہ تعالی له فن ل مست دنیا واشرت او انلک عشرت او دنیا کالا فیقول الملك قدر آئی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں آخری آدمی جو جہنم سے نکلنے والا ہوگا اور آخری جنتیوں میں کا وہ آدمی جو جنت میں داخل ہوگا تو میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا وہ ایک آدمی ہوگا جانم سے نکلے گا ہب ون ہب ون کے مان ہوتے ہیں یہ جو کولوں کے بل چلنا ہاتھ کے سہارے سے آدمی ٹانگوں سے نہیں چل رہا ہے کیونکہ اٹھا نہیں جاتا جس آدمی سے اٹھا نہیں جاتا کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کیسے چلے گا تو اپنے کولوں کے بل چلے گا یہ ہے جانم سے وہ اس کے نکلنے کی شکل کیا ہوگی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اٹھ جائے اور اٹھ کر چلے وہ اپنے کولوں کے بل نکلتا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جا اور جنت میں چلے گا آپ نے فرمایا وہ جنت میں جنت میں آئے گا جنت کے پاس اس کو ایسا خیال ہوگا ایسا لگے گا جیسے جنت تو بھری ہوئی ہے وہ واپس آئے گا اور کہے گا خدا بندہ جنت کو تو میں نے بھری ہوئی دیکھا ہے ارے مجھے بھری ہوئی ملی ہے میں کہاں چلا جاؤں جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر وہ آئے گا جنت کے پاس اس کو ایسا لگے گا جیسے جنت تو بھری ہوئی ہے پھر وہ واپس آئے گا کہ خدا بندہ وہ تو مجھے بھری ہوئی ملی ہے اللہ تعالی فرمائیں گے جا جنت میں چلا جا تجھے دنیا اور اس دنیا کے دس گنا جو ہے یعنی دس ٹائم ملٹی پلائی کر لیجئے دنیا پوری دنیا کو اس کے برابر تجھ کو دی جاتی ہے تو یہ سن کر کے وہ یہ کہے گا آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یا میری ہسی ہنسی کر رہے ہیں ہاں چاہ تو بادشاہ ہیں انتل ملک تو راجی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے نوازس جو ہے وہ بھی ظاہر ہو گئے نوازس کہتے ہیں ڈاڑھوں کو ناجز نواز اس کی جمع ہے جب آدمی زیادہ ہنستا ہے تو منہ پورا کھل کر کے اور اس کی ڈاڑیں تک نظر آ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ اس طرح ہنسنے کی نہیں تھی بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے لیکن بہت زیادہ ہنسی آئی تو آئی اتنے ہنسے کہ آپ کی ڈاڑیں جو ہیں وہ نظر آنے لگی کیونکہ اللہ سبحان نے وہ کے ہنسنے کا ذکر کیا وہ اس آدمی کے یہ ذکر کیا کہ اللہ سے اس نے یہ بات کہی کہ آپ ساتھ مذاق کر تو بادشاہ اس پر آپ ہنسے تھے قَالَ فَكَانَ يُقَالُ زَا كَأَدْنَا جنتی تو راوی کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے, کہا جائے گا کہ یہ جنت میں سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے دس گنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے حدثنا ابو بكر بن ابي صيبا وابو كريبه واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معيان العامش ابن عن ابي داود عن ابي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اخر اهل النار خروج من النار ورجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فطر الجنه قال فيذهب فيدخل الجنه فيجد الناس قد اخذوا المنازل فيقول له اتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فقال له تمنى مضمون وہی ہے الفاظ کا بھی فرق ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عبد الب نے مسودی کی روایت ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جانم سے آخری نکلنے والا کون آدمی ہوگا فرمایا وہ ایسے نکلے گا زخمن وہاں لفظ تھا ہب اور یہاں ہے زحفن زحفن کہتے ہیں گھٹنوں کے بل چلنے کو اور ہف کہتے ہیں کولوں کے بل چلنے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو لفظ جو دو حدیثوں میں آئے ہیں تو مختلف شکل ہوگی کہ وہاں سے نکلے گا تو کولوں کے بل نکل کے آئے گا اس کے بعد تھوڑی سی اس میں ہمت پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگ جائے تو گھٹنوں کے بل آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے چل اور جنت میں داخل ہو جا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جائے گا اور جنت میں لوگوں کو دیکھا گا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنے ٹھکانوں پر موجود ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو جگہ نہیں ملے گی کہ وہاں کسی جگہ جنت میں جائے کوئی قال اس سے کہا جائے گا تجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جس میں تو دنیا میں تھا وہ کہے گا کہ ہاں تو اس کے بعد یعنی مطلب کیا ہوا اپنی پوری باتیں یاد کر لے اپنی زندگی کی تو نے دنیا میں کیا کیا, کیا حرکتیں کی تھیں اب وہ جیسے یاد آئے گا ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کو کہاں سے کچھ اس کی امید ہوگی کہ مجھے کوئی بہت بڑی نعمت ملے گی یا پھر یہ اس کو جانم سے نکلنا کتنا بڑا غنیمت معلوم ہوگا تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے یاد ہے وہ زبان ہے جس میں تو رہ چکا ہے کہے گا ہاں اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو آرزو کر چنانچہ وہ آرزویں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے وہ بھی دیا جاتا ہے جو ت نے آرزو کی اور دنیا سے دس گنا زیادہ جو ہے وہ بھی تجھے دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں ہاں کہ آپ تو بادشاہ ہیں تو اس کے بعد رابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کی نظر آنے لگیں حقصن ابو بکر ابن وبي شيبة قال حدثنا عثان ابن مسلم قال حدثنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا سابط عن, عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل جنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أذنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي أن, أعطي أن أعطي أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأل غيرها ورب تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيذنيه منها روایت <مِمَّائِهَا> <coughs> کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک آدمی ہوگا جو چلے گا کبھی تو چلے گا اور کبھی جو ہے وہ گٹوں کے بر بیٹھ جائے گا وہی میں نے جیسے کہا تھا کہ مختلف حالتیں ہوں گی اور اس کو جہنم کی آگ کبھی جلا, جلا, جلا چکی ہوگی جب وہ اس سے گزر جائے گا جہنم سے نکل کر کے آ جائے گا گزر کر کے جل بُن کر کر تو التفت علیحا اور وہ متوجہ ہوگا تو کہے گا اللہ نے پاک ہے اللہ کی ذات برکت والی ہے جس نے مجھے اس تجھے اے جہنم تجھ سے مجھے نجات دی ہے جہنم کی طرف روک کر کے وہ کہے گا کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا ہے اللہ نے مجھے تو وہ چیز دے دی ہے جو دنیا میں اولین اور آخری میں سے کسی کو بھی وہ چیز نہیں ملی ہوگی کہ جاننم سے مجھے نکال لیا اتنے میں ایک درخت اس کو نظر آئے گا تو کہے گا خداوندہ مجھے اس درخت کے پاس کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں پہنچ جاؤں اور جو پانی اس کے جڑ کے نیچے بہ رہا ہے میں وہ پانی بھی پی لوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم ایسا لگتا ہے کہ میں جو چیز تو مانگتا ہے اگر میں وہ دے بھی دوں تو پھر تو اس کے سوا اور بھی مجھ سے کچھ سوال کرنے لگے گا تو وہ کہے گا نہیں خدا بندہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ پکے وعدے کرے گا کہ اس کے سوا وہ کچھ اور نہیں مانگے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اس پر صبر نہیں کرنے والا اس, اس کو صبر نہیں ہوگا اس پر مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے قریب کر دیں گے اور وہ سایے میں پہنچے گا اس درخت کے اور پانی پیے گا تو اتنے میں کیا ہوگا کہ ایک اور طرف جو اس سے بھی اچھا درخت ہوگا وہ اس کو نظر آئے گا وہاں پہنچ کے کہے گا فیقول اے ربی ادننی من هذه الشجره لا اشرب من مائها واستظل بظلها لا اسالک غيرها تو وہ درخت جب دیکھے گا پہلے سے بھی اچھا ہے کہے گا خداوند مجھے اس طرف کے پاس کر دیجئے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں جس کا بہت اچھا ٹھنڈا سائے وہاں پہنچ جاؤں اب میں اس کے سوا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے سوا مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا تو پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اچھا اگر میں تجھے اس طرف کے قریب کروں تو مجھ سے کچھ اور پوچھنے بیٹھ جائے گا کچھ اور مانگے گا تو وہ پکے وعدے کرے گا کہ نہیں اب اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ اس پر صبر کرنے والا نہیں ہے انسان میں صبر کمانتا نہیں اس واسطے وہ سبر نہیں کرے گا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس درخت کے قریب کریں گے وہاں سائے میں پہنچے گا پانی پیئے گا اتنے میں ایک اور درخت جو ہے بالکل جنت کے دروازے پر اس کو نظر آئے گا جو ان دونوں درختوں سے بھی اچھا ہوگا تو کہے گا خدا اندہ مجھے تو اس درخت کے پاس کر دیجیے کہ میں اس کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں میں اب اس کے پاس کچھ اور نہیں مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ کہ مجھ سے مجھ سے وہ کہے گا ہاں ہاں خدا لیکن میں بس اب اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ غلط ہے یہ بات اس لیے کہ اس کو صبر نہیں ہوگا اس پر مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس سے قریب کر دیں گے جب اس کے قریب وہ پہنچ جائے گا فیصلہ اہل جن تب وہ اس کو جنت والوں کی آوازیں سنائی دیں گی فیقول یار اب بھی تو کہے گا مجھے جنت میں داخل کر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میرا پیچھا بھی کوئی چیز میرا پیچھا بھی کسی طرح چھوڑ سکتا ہے تو؟ یہ الفاظ ماں یسری ما میرا پیچھا بھی تو کسی طرح چھوڑ سکتا ہے کیا تو اس بات سے راضی ہوگا کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر میں تجھ کو دے دوں تو وہ کہے گا کہ خداوندہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ون سے اس کے بعد فرمایا تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کیوں ہسا ہوں لوگوں نے کہا آپ کیوں ہنسے تو عبدالابن مسعود نے کہا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسے تھے تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں ہنسے یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہسنے کی وجہ سے جس وقت کہ وہ یوں کہے گا وہ آدمی کہ آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا لیکن میں وہی کام کرتا ہوں میں جو, جو کچھ مجھے کرنا ہے میں اس کے کرنے پر قادر ہوں اس واسطے میرا فیصلہ بھی ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر دوں تو اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں عامران ابنف ابن اب جر شابی قالہ الله المغیرت ابن اللہ دوسری سند ابن اب عمر قالہ قالحت مطرف ابن طریف و عبد الملک ابن سعید سمیا یوخر المغیرت ابن شعبہ قالہ سمیت ممبر یرف الا رسول اللہ تیسری صنعت وحدس بشر ابن الحکم و لفظ الح قالحت سفیان ابن وین قال حدثنا مطرف وابن أبجر سمعاء الشعبي يقول سمعت المغيرة بن الشعبة يخبروا به الناس على المنبر قال سفيان رفعوا أهدهما أراه ابن أبجر قال سأل موسى عليه السلام ربه تعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي ربي كيف وقد نزل الناس المنازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله, ومثله فقال في الخامسة رديت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله لك وعشرة أمثاله ولا كما مشتاحت نفس وك ولذت عينك فيقول راضي تربي فيقال ربي فعلاهم منزله قال اولئك الذين اردت غرست كرامت كرامتهم بيداي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداق في كتاب الله عز فلا تعلم نفس ما اخفى من قرة اعين تو یہ مغیرہ ابن صعبہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتے ہیں اور ابن ابجر جو بیچ میں رابی ہیں اس روایت کے لینے والے شابی سے اور شابی مغیر ابن شعبہ سے تو ابن ابجر جو ہیں وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روایت کو پہنچاتے ہیں تو مغیر ابن شعبہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا کہ جنت میں اپنے درجے کے لحاظ سے سب سے کم درجے کا زالی ہیں اور وہ وہاں پہنچ چکے ہیں سب جگہوں پر تو اب میں کہاں پہنچوں تو اللہ تعالی اس سے کہا جائے گا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تجھ کو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک با... کسی بادشاہ کی پوری مملکت کے برابر تجھے دیا جائے وہ کہے گا خدا میں راضی ہوں تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تجھے اتنی سلطنت دنیا میں کسی بادشاہ کی سلطنت تو اتنی اور اس, سے اس اور, اس اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور پھر اس کے برابر اور تو وہ پانچویں دفعہ جب آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے برابر تو وہ کہے گا خدا میں راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے یہ بھی ملا اور اس کا دس گنا اور اور جو بھی تیرا دل چاہے اور تیری آنکھیں جس چیز کو پسند کریں وہ ساری چیزیں تجھ کو دی جاتی ہیں وہ کہے گا خدا میں راضی ہوں تو موس علیہ السلام نے پھر پوچھا خدا اس جنت میں سب سے اعلی درجے پر کون ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں جن کو میں نے منتخب کر لیا ہے جن کی عزت اور عظمت کو میں نے قائم کیا اور اس پر میں نے موڑ لگا دی یعنی مطلب کیا ہوا کہ اب ان کی عزت پکی ہو گئی اور ان کو جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی آیا ہو یعنی تصور بھی نہیں کر سکتا وہ نعمتیں ان کو مل رہی ہیں تو راوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق ہے کہ جو اللہ سبحانہ ال تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تو من تعالیٰ قرۃ کوئی بھی شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ میں نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے من قیامت میں اللہ سبحانہ اللہ جو کچھ دیں گے حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبيه قال حدثنا الآمش عن المعرور بن سعيد نبي زل قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خلوجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له أعرض أعرضوا عليه الصغار ظنوبي وارفعوا عنه كبارها فتعرضوا عليه صغار ظنوبي فيقالوا عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مسبق من كبال ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملته أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه ابو ابوزہ فارغ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں جنت میں جو آخری جانے والا ہوگا اور جہنم سے جو آخری نکلنے والا ہوگا وہ شخص ہوگا کہ جو قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا اللہ کی طرف سے اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ سامنے لاؤ اور جو بڑے گناہ ہیں ان کو ہٹا لو یہاں سے تو چنانچہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے جب لائے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا دیکھ تو نے فلاں دن یہ کام کیا تھا فلاں دن یہ کام کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا فلاں دن یہ, یہ یہ یہ کیا تھا تو وہ کہے گا کہ ہاں اس واسطے کہ وہ انکار ہی نہیں کر سکے گا وہ ساری چیزیں جب سامنے آ گئیں جو اس نے کی ہوں گی کیسے انکار کرے گا اور وہ گھبرایا ہوا ہوگا کہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر بڑے گناہ پیش ہو گئے میں کیا کروں گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے جو چھوٹے گناہ آئے تھے سامنے اچھا تیری یہ جو برائیاں ہیں تیری ایک چھوٹے گنا ہیں ہر برائی کے بدلے میں تجھے نیکی دی جاتی تو اب وہ ذرا خوش ہوگا وہ کہے گا خدا مندہ میں نے تو اور بھی تو گناہ کر رکھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں مطلب یہ کہ وہ جب مل رہا تو وہ بھی تو آ جائے تو میں راضی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہس رہتے یہاں تک کہ آپ کی بھی نظر آنے لگی تھی <تصفيق> حدثني عباد الله بن الصعيد وإساق بن منصور كلاهما عن روح قال عباد الله حدثنا روح ابن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريت قال أخبرني أبو الزفير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجي نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتداعى الأمم بأوصانها وما كانت تعبد والأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلق لهم يبحكوا قال فينطبق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو ممن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليك وحسك تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرت وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون لا يحاسبون ثم الذين يلهم ق أضوجب في السماء ثم كذلك ثم تحم للشفاع وفون حتى يغ الط يخرج من النار من قال ل إلىه الله وك في قلبه من الخيد ما يز شاعيرة ويجعلون بفعلاء الجنت بفناء الجن ويجعل أهل الجنتي ويجعلوا آهل الجنة, الجنة يرسون عليهم من الم ييمب نبات الش في السيد ويجبب حرااق ثم. جاویر بن عبد اللہ سے کو ابو زبیر نے یہ کہتے سنا جبکہ, وہ جبکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ قیامت میں کس طرح سے ہم لوگوں کا آنا ہوگا لوگ کس طرح سے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت میں اس اس طرح سے آئیں گے اور انہوں نے پھر اشارہ کیا اوپر کی طرف لوگوں کو دیکھو اس طرح سے ہم سب اکٹھے ہو کے آئیں گے ایسے اشارہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام امتیں جو ہوں گی پچھلی اور اگلی اور قومیں وہ سب کے سب جو ہیں اپنے معبودوں کے ساتھ ان کو کہا جائے گا جاؤ تم اپنے معبودوں کے ساتھ تو جو جس کی عبادت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ جائے گا پہلی امت پہلے آئے گی دوسری امت اس کے بعد آئے گی تیسری امت اس کے بعد یہاں تک کہ ہمارے پاس ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالی آباد میں اپنا جلال دکھلائیں گے اور فرمائیں گے تم کس کا انتظار کر رہے ہو یعنی مطلب کیا یہ امت اور مسلمان جو ہیں وہ ٹھہرے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کس کا کا تم کس کا انتظار کر رہے ساری امتیں جا چکی ہیں اپنے اپنے محبودوں کے ساتھ تم کہیں کو روکے گئے ہو تو یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں ہی تو ہوں تمہارا رب تو وہ کہیں گے ہم تو جب جب تک کہ ہم دیکھ نہیں لیں گے آپ کو اس وقت تک ہم کیسے سمجھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہنسی ہنس حس رہے ہوں گے یعنی مہربان ہوں تو راوی نے کہا کہ پھر یہ امت کے حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ چلیں گے یعنی ان کے حکم پر عمل کریں گے اس وقت جو حکم ملے گا اس کے مطابق اور اس وقت ہر انسان کو چاہے وہ اس میں منافق ہوں یا مومن ہوں ایک نور دیا جائے گا جس نور کے پیچھے پیچھے یہ لوگ چلیں گے اور جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس میں آکڑے اور کانٹے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ آکڑے اور کانٹے جس کو بھی اللہ چاہیں گے وہ اس کو وہ پکڑ لیں گے یعنی مطلب جس کے لیے یہ نصیب میں ہو چکا کہ وہ جاننا میں جانا ہے اس کو پھر مناسقین کنور بج جائے گا اور وہ اندھیرا پھر رہ جائے گا جیسے پہلے تھا اب اندھیرے میں کیسے آگے چلیں گزرنا مشکل ہوگا پل سراج سے اور اس برج اس پل, پل سے تو مسلمان ایمان والے جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے اس کہ وہ اپنے نور کی روشنی میں آگے بڑھ جائیں گے جا یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن شریف میں بھی کہا گیا سورہ الحدیت میں اور سورہ الحری میں سورہ الحدیب میں فرمایا کہ یوم المینین المؤمنین والمؤمنات یس نور احم بین و بانی بشتراغ کو ملیوم میں جنت ان تجریم انتہا تیرنہار اور خالدین اصیہ وزال اس دن دیکھیں گے آپ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں چلتا ہوا ہوگا اور اس وقت کہا جائے گا کہ خوشخبری ہو تم کو جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور فرمایا کہ پھر یہی بڑی کامیابی ہے جو اس وقت ان کو حاصل ہوگی یہ تو وہاں ہوا سورہ حدیث میں اور سورہ تحری میں فرمایا وقف ان کا جس روز ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے آگے اور دائیں نور چلے گا تو اس وقت یہ لوگ دعا کریں گے خدا وندہ ہمارا نور جو ہے وہ پورا رکھی ہے. ربنا ربرا لنا نورنا اور ہمارے سے جو خطا ہیں اس کو معاف فرما دیجئے تو یہ بات اصل میں حدیث میں جو آتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ دیکھیں گے مومنین نور جو ہے جو ایمان کا اصل میں نور تھا جو دنیا میں ایمان تھا وہ نور کی شکل اختیار کرے گا تو وہ سامنے آ جائے گا اس وقت جس وقت کے اندھیرا چھا جائے گا قیامت میں اور حکم ہوگا چلو اس پل پلسراد سے سب گزرو تو اس وقت اندھیرا ہوگا کیسے گزریں گے اس وقت وہ نور جو ہے وہ ملے گا اب جہاں تک مومنین اور منافقین کا ہے تو ان سب کو اس لیے ملے گا کہ دنیا میں دعوے دار تھے اس بات کے کہ ہم مومن ہیں لہٰذا وہ ایمان کا نور آئے گا تو اب چلنا شروع کریں گے مومنین کا نور تو باقی رہے گا منافقین کا نور بجھ جائے گا اس لیے کہ یہ جھوٹا تھا دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے اور دکھلاوے کو تھا ان کا یہ کہتے تھے کہ مومن ہیں حالانکہ حقیقت مومن نہیں تھے یہاں بھی دکھلاوے کو یہ ہوگا کہ مومنین کی طرح سے ان کو بھی نور ملے گا مگر جب ضرورت ہوگی ایمان کے اس نور سے کام لینے کی وہ نور غائب ہو جائے گا اس وقت اندھیرا اندھیر میں رہیں گے وہ اب ایمان والوں کو پریشانی ہوگی ہم کو بھی نور ملا تھا ان کو بھی نور ملا ان کا نور بجھ گیا کہیں سنو ہمارا بھی نور بجھ جائے اس وقت وہ دعا کریں گے خدا ہمارا نور پورا رہے نہ بج پائے اب ہم سے جو کچھ خطائیں ہوئی ہیں اس کو آپ معاف فرما دیں اس وقت وہ دعا کریں گے سورہ تحریم میں جو بات فرمائی اور سورا الحدید میں تو یہاں یہی ہے کہ منافقین کا نور جائے گا اور ایمان والے جہاں وہ نجات پائیں گے تو اب اس میں ہے کے ایمان والے جو مختلف درجے کے ہوں گے فرمایا کہ پہلی جماعت جو نجات پائے گی ان کے چہرے ایسے ہوں گے روشن جیسے چودہویں رات کے چاند جب ہوتا ہے تو اس وقت چاند کے اندر جو روشنی ہوتی ہے ایسے ان کے چہرے روشن ہوں گے یہ ستر ہزار ہوں گے اور فرمایا کہ ان کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا ان کے چہرے کی روشنی ہی خود بتا رہی ہوگی ان سے کیا پوچھنا تو یہ جنت میں جائیں گے اور کل سراز سے گزر جائیں گے سب مل لکین یلون ہو پھر جو ان سے نمبر دو پر ہوں گے فرمایا کہ ان کے چہرے کی روشنی ایسی ہوگی جو جیسے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا جو بھی ستارہ چاند سے زیادہ چاند سے کم درجے کا ہو تو اس کے جیسی روشنی ہوگی پھر اسی طرح سے مطلب درجہ بدرجہ روشنی رہے گی اس کے بعد پھر شفاعت کی جائے گی اور اس شفاعت کے نتیجے میں جہنم سے ہر وہ آدمی نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں خیر اتنا بھی ہوگا جتنا کہ ج ہوتا ہے اتنے برابر بھی اگر خیر اس کے دل میں ہے اس کو جان سے نکالیں گے اور اس کو ان کو جنت میں داخل کریں گے اور جنت والے ان کے اوپر پانی چھڑکیں گے یہاں تک کہ یہ ان میں ایسی تراوٹ آ جائے گی جیسے وہ ایک پودا اگتا ہے کسی بہاؤ کے اوپر اور ان کی جلن چلی جائے گی اور پھر ان سے اللہ سبحانہ اللہ ان سے پوچھیں گے کیا چاہتے ہو اور ان کو اللہ سبحانہ اللہ دنیا کے برابر بلکہ اس کے دس گنا اس کے ساتھ ملا کر ان کو جنت عطا فرمائیں گے سر سمے یہ حدیثیں جو چل رہی ہیں یہ حدیثیں اس لیے چل رہی ہیں کہ امت میں ایک طبقہ تھا کہ جو یہ بات کہتا تھا کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہے قابل ہے سزا کام کیا سزا ملے گی قابل ہے جزا کام کیا جزا ملے گی یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سفارش اور شفات اس طرح کی کوئی چیز نہیں سفات ماننے کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی گنہ گار ہے جاننے کو مستحق ہے اور سفات ہوگی تو وہ چلا جائے گا جنت میں یہ کیا بات تھی تو یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے کہ نہیں شفاعت جس میں جتنا کیا ہوگا اس کے سامنے آ جائے گا یہ طبقہ تھا قوالی جو ان کو کہتے تھے تو خالجیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ شفات و سفارش کوئی چیز نہیں اس لیے امام مسلم یہ ساری روایتیں جمع کر رہے ہیں مختلف صحابہ سے جو روایت ہوئی جس میں یہ ہے کہ گنہگار گار جو ہوں گے آخر کو اگر ایمان ان کے اندر ہے تو ان کو نجات ملے گی اسی جی لیے ایک اور حدیث میں حادیث سے معلوم ہوتا ہے اور یہی حضرات محدثین اور علماء کا یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں جہنم میں جانے والے دو طرح کے ہوں گے ایک تو اپنے کفر کی وجہ سے جائیں گے اور ایک اپنے بدعملی کی وجہ سے جائیں گے مومن ہیں لیکن بدعمل ہیں جہاں تک بدعملوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ ان کو جلائے گی مگر جلنے کے ساتھ ہی ان کی جان نکل جائے گی موت ان پر آ جائے گی جتنا بھی عرصے رہیں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ خان و کو جب ان کو وہاں سے نکالنے کا ہوگا تو نکلیں گے وہ اور ان کو وہ نہر حیات کے پانی کے ان پر ڈالا جائے گا اور پھر ان میں زندگی آ جائے گی واپس تو جنت میں داخل ہوں گے یہ تو ہوئے جو مومن ہیں مگر بدعمل ہیں رہ گئے وہ جو اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے جائیں گے جاننا میں وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ جانم میں جلیں گے اور جلتے رہیں گے وہاں ان پر موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے بھی رہیں گے لیکن موت نہیں آئے दोनों में دونوں میں فرق جو رہے گا تو سفارش اور سفات جو ہے وہ برحک ہے ایمان آخر کار ان کو جاننم سے نکالے گا اب کوئی تو جل چکے ہوں گے پنڈلیوں پنڈلیوں کچھ جل چکیں گے پوری ٹانگوں برابر کچھ جل چکے ہوں گے یوں کہ یہ کہ گلے کے تک اور ان کا منہ جو ہے وہ باقی رہے گا اور کچھ پورے جل چکے ہوں گے لیکن ان کی آنکھیں وغیرہ محفوظ رہیں گی تاکہ وہ دیکھ سکیں تو یہ سب اور کوئلہ بن چکے ہوں گے لیکن بہرحال یہ کہ ان کو نکالا جائے گا اگر ان میں ایمان ہے یہ ہے اصل میں حدیثوں کا حاصل <تصفح> ق... حدثنا حجاج بن آه... حدثنا ابو قال حدثنا حماد بن قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يحدث آه... سمعت جابر بن الله يحدث عن رسول الله صلى الله وسلم... آه... الله يحدث عن رسول الله صلى الله وسلم... ان الله تعالى يخرج قوما من النار بشفاعه قالنا عماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا کہ کیا تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ بات سنی ہے کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے تھے نقل کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے شفاعت کے نتیجے میں نکالیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے جابر بن عبداللہ سے ایسی حدیث سنی ہے تو شفاعت سے کے نتیجے میں نکلنا ہوگا حدسنا ابن الصعر کال حدسنا ابو احمد الظبیری کالحدنا قیص قال السلیم علامی کال حدسن یعزید الفقیر کالحدنا عبداللہ کال قال رسول اللہ, اللہ وسلم ان من النار امنار فيها اللہ دارت وجوہ حتٰ الجن تو رسول اللہ صلیم نے فرمایا کہ جہنم سے لوگ نکلیں گے جو اس میں جل چکے ہوں گے پورے سوائے ان کا چہرے کا یہ حصہ جو ہے یہ نہیں جلے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے حدثنا حجاج بن حدسن قال حدثنا الفضل بن الفر قال حدثنا ابو عاصم یعنی محمد ابن ابی ایو کالحدن یعید الفقیر کالقنت کال شغفی الخوالج فخر اصابت ان زبی عدد نرید نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين الجهنم قال فقلت لو يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تذخر النار فقد أغزيته وكلما أرادوا أن يخرج منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال من يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت بضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال بير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماء ثم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيفتصلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا فقلنا بيحكم أترون الشيخ يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير الرجل واحد أو كما قال ابو <mater> الفقیر کہتے ہیں کہ مجھے خوارش کی رائے نے مجھے پچلا دیا تھا مطلب کیا ہوا میں بھی انہی کے خیال... ہم خیال ہو گیا تھا تو اس بارے میں کہ شفاعت اور سفارش کے نتیجے میں کوئی جانے والا نہیں نہ سفارش ہوگی نہ شفاعت ہوگی ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا تو یہ میرا بھی خیال ہو گیا تھا کہنے لگے کہ ہم چلے ایک جماعت جو جس میں کافی کئی لوگ تھے حج کے ارادے سے تو اس کے بعد پھر ہمارا ارادہ یہ تھا کہ حج کریں گے اور حج کرنے کے بعد ہم لوگوں میں گشت کریں گے تبلیغ کریں گے کس بات کی کہ لوگوں یہ جو تم یہ جو آ, آ, ہے خیال سفارش کا اور صفات کا بالکل غلط ہے اور ہر آدمی کو عمل کے لیے خود محنت کرنی چاہیے تاکہ جو کچھ کرے گا وہ اس کے سامنے آئے گا تو ابھی کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں پہنچے ہم نے وہاں جا کے کیا دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک ستون کے ساتھ لگے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی دوران جہنمیوں کا ذکر کیا تو اس میں یہ کہ جہنمی اس طرح سے نکلیں گے جہنم سے تو میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب یہ تم کیسی حتی سے بیان کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت میں جا چلا گیا تو وہ تو رسوا ہو گیا مطلب یہ کہ اب اس کو عزت ملنے کا سوال ہی نہیں وہ تو ہمیشہ کے واسطے ناکام اور خائب و خاسر ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے ان کو اسی میں دھکیل دیا جائے گا جہنم میں تو جب یہ آیت قرآن شریف میں موجود ہے تو کہنے پما حاض اللہ یہ تم نے یہ یہ کیا باتیں کرتے ہو تو اس کے پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن شریف پڑھتے ہو میں نے کہا کہ ہاں قرآن شریف تو پڑھتے ہیں جبکہ قرآن شریف کے آئے تھے تو نقل بھی کر رہے ہیں تو جابر ابن عبداللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے یعنی اس مقام پر جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھیجیں گے قیامت کے دن میں نے کہا کہ ہاں جابر اپنے عبداللہ نے کہا کہ وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوگا قیامت میں اسی کا نام محمود ہے مقام محمود تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ آپ کی اس مقام کی برکت سے جانم سے نکالیں گے جس کو بھی نکالیں گے اس لیے کہ سورہ بن عیسائی میں ہے نا بس مقام محمود ابو کا مقام اب محمود یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے تو اس کا ذکر جابر ابن نب اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہوگا آخر اس مقام کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا اس کے بعد انہوں نے پھر وہ گرج کے رکھے جانے کا اور لوگوں کے گزرنے کا ذکر کیا جہنم کے اوپر تو اب راوی جو ہیں یزید الفقیر کہتے ہیں کہ مجھے در ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح صحیح میں نے محفوظ کیا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا یا نہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ نے یہ بات کہی تھی کہ جہنم سے ایک قوم نکلے گی جہنم میں جانے کے بعد اور اس طرح نکلیں گے جیسے سما کی لکڑیاں ہوتی ہیں سمسم سم جو ہے یہ سمسم کیا چیز ہے بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ جو ہندوستان میں ایک لکڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کالے رنگ کی ہوتی ہے نا لکڑی وہ شیشم اور ایک اور ہوتی شیشم کی بران ہوتی لیکن شیشم کو بعد کو کہتے ہیں کہ سماسم سے سمسم سے شیشم بنی ہے نوس یہ جو کالی لکڑی ہوتی ہے آبنوس کی تو بال نے کہا کہ سماسی میں جو ہے یہ وہ مراد ہے یعنی جل کر کالے ہو جائیں گے بال کا کہنا ہے کہ سمسم کہتے ہیں تل کو بہت جو چھوٹا ہوتا ہے تل اس کی لکڑی جو ہوتی ہیں دھوپ میں رکھنے سے وہ بھی کالی ہو جاتی ہیں تو جس طرح سے یہ لکڑیاں کالی ہوتی ہیں وہ لوگ اسی طرح جاننا میں جل کر کالے ہو جائیں گے اور پھر وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں وہ داخل ہوں گے اور وہاں غسل کریں گے اور اس میں سے ایسے نکل کے آئیں گے جیسے سفید کاغذ ہوتا ہے پیپر تو اب یہ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے جابر ابن عبداللہ کے مجلس سے اور ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارے ناس ہو کیا یہ بوڑھا آدمی جو ہے بیٹھا ہوا صحابی کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی ہاتھی سے بیان کرے گا یہ انہوں نے کہا تو اس کے بعد یہ ہم وہاں سے ہم سب کے سب اپنے خیال کو بدل کر وہاں سے آئے سوائے ایک آدمی کے ایک آدمی تو اپنی بات پہ قائم رہا لیکن باقی ہم نے اپنی رائے بدل دی اور ہم نے اب یہی خیال کر لیا کہ صفات ہوگی اور شفاعت کے نتیجے میں بہت سے لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے حدی خالح ابن السلمان خال عمر ابی عمران وہ ثابت مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اری ارباتا فیون جی اللہ منہا حضرت حضرتانسر بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے چار آدمی نکالے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی تو ان میں سے ایک آگے متوجہ ہوگا بڑھے گا اور کہے گا خدا بندہ جب آپ نے مجھے نکال دیا ہے اس میں سے حالانکہ وہ پیشی کے واسطے نکالا تھا جو بھی صورت تھی ابھی تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم کو نکالا گیا ہے تو کیوں نکالا گیا تمہیں جنت میں بھیج رہا ہے جہنم میں واپس جاؤ گے ابھی کچھ نہیں لیکن چونکہ نکال دیا تھا اسے کہتا ہے کہ خدا جب آپ نے مجھے نکال دیا اب مجھے اس میں مت بھیجیے واپس تو اللہ سبحان وہ بتا اس کو نجات دے دیں گے جب نجات ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا تو اس سے بھی ہوا کہ جہنم میں جانے والے دو طرح کے ہوں گے ایک تو وہ جو ہمیشہ کے لیے اور ایک وہ جو ایک سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو اپنی مہربانی سے نجات دیں گے حدثنا ابو کامل الفیل ابن حسین الجہدری و محمد ابن عبید العبری وبی قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزما اللہ, اللہ تعالیٰ اننا سے يوم القیامة فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فجلهمون لذلك فيقولون لبستشفعنا على ربنا عز وجل حتى يريح يريحنا من مكاننا <تصفيق> هذا قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعمر الملائكة فسجد فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله تعالى قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه تعالى منها ولكن ائتوه إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلاً فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه تعالى منها ولكن ائتوه موسى الذي كلمه الله وعضاه التوراء قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن عيسى روح, روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناك ولكن عيسى محمدا صلى الله عليه وسلم عابدا قد غفر له ما تقدم من زنبه وما تآخر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن ولا ربي تعالى فيؤجن لي فإذا أنا رأيته ووقعت ساجدا فيد... فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سلتو طائش فاتو شفا فارفع رأسي فأحمد ربي تعالى فتحميد يعلمني ربي عز وجل ثم أشفع ف... فيهد لي هدا من من النار فروخ رجوح مرنار ولجنا سمہ اعود فعقن فی الدونیما شاہ اللہ دانیف يا محمد قلطمہ سلطوطا عشفا تو شفا فرفا اراسی فاہمدرب ربی بحمی ثم ربی ثمہ اشفاؤ فیاحدو اور فیوحد فروخ من النار ويدخلوا من الجنة قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة <تصفيق> قال فأقول يا ربي ما بقي في النار <تصفيق> إلا من حبسه القرآن أي من وجب عليه الخلود قال ابن عبيد في رواياته قال قتادة أي وجب عليه الخلود حدث أنس بن مالك رضي الله عنه وعي تونه لكاته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے اور وہ دن اس دن کا یہ اس دن یہ ہوگا کہ یہ سب کے سب لوگوں اس دن کو بہت بھاری سمجھیں گے یہ فیاحتمون کا معنی ہے بہت اہمیت ہوگی اس دن کی بہت بھاری ہوگا اور ایک دوسری روایت میں فیاحتمون کے بجائے فی الحمون کا لفظ ہے جس کے معنی یہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ایک بات ڈالی جائے گی تو وہ یوں کہیں گے کہ ہم اس وقت بڑے سخت حالت میں ہیں تو کوئی سفارش کی صورت ہونی چاہیے اللہ پروردگار کے بارگاہ میں کوئی سفارش ہماری طرف سے ہو تاکہ ہمیں وہ اس حالت سے نجات مل جائے اور ہمیں راحت ملے جس حالت میں ہم اب ہیں تو کیا کرنا چاہیے چلے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے سارے انسان اور کہیں گے آپ آدم ہیں ساری مخلوق کے آپ باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنی روحوں کی فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ کے مرتبے تو یہ ہیں مطلب یہ ہوا اس لیے ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سفارش کیجئے شفاعت کیجئے یہاں تک کہ وہ ہمیں ہماری اس حالت سے یہ اس جگہ سے ہم کو نجات دے اور راحت مل جائے ہم کو تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں وہ نہیں ہوں لستو ہونا کو میں تمہارے لیے یہ کام کرنے کا اہل نہیں ہوں کیوں, کیوں اس لیے کہ آدم علیہ السلام وہ خطا یاد کریں گے اس وقت جو ان سے ہو چکی تھی تو کون سی خطا یہاں اس کا ذکر نہیں بظاہر اسی خطاء کا طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلات وسلم جب جنت میں تھے تو جس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ درخت کھا لیا تھا تو ایک طرح کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو اس خطا کو یاد کریں گے اور تو اپنے رب سے ان کو ہیا آئے گی کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے میں کس طرح جاؤں جب مجھ سے خطا ہو چکی تو کہیں گے کہ تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ جو پہلے رسول ہیں کہ جن کو اللہ سبحان ال تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا پہلے رسول اس کے معنی نہیں کہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے یا شیس علیہ السلام وہ نبی نہیں یہ سب تھے مگر نوح علیہ سلاۃ والسلام ایک ایسے رسول ہیں کہ جن کو شریعت دی گئی تھی تو پہلے رسول اس لحاظ سے ان سے پہلے انبیاء کو شریعت نہیں دی گئی اور معاملات دیے گئے لیکن شریعت پہلی نوح علیہ السلام ہی لے کر آئے اس لحاظ سے ان کو کہا گیا کہ پہلے رسول ہیں جن کی بے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی تو راوی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے انوََ السلام فرمائیں گے میں نہیں ہوں اس کام کا وہ بھی اپنی خطا کو یاد کریں گے کون سی خطہ اس حتیث میں اس کا بھی ذکر نہیں لیکن بظاہر ان کی وہ خطا کہ جو اپنے بیٹے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کی تھی جب طوفان آیا تھا تو کہا تھا کہ نبنی من اہلی و ان ن واد الحق ونتحکم الحکمین خدا بندہ یہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا تو فیصلہ برق ہے وعدہ آپ کا برق ہے تو اس لیے میرا جب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے تمہارے اہل کو بچاؤں گا تو پھر یہ تو میرا اہل ہے میرا فیملی کا فرد ہے میرا بیٹا ہے تو اس کو بچا لیجئے وہ بیٹا کافر تھا مومن نہیں تھا نویہ السلام نے کیوں نہ کوشش کی ہوگی کہ وہ مومن ہو جائے نہیں مانا طوفان کے وقت میں بھی کہا تھا بولا کہ یا بنے یار کب مانا بولا تو مال کافرین بیٹا ہمارے ساتھ آ ان کافروں کے ساتھ نہ رہو لیکن بیٹا جو ہے وہ سرکش نہیں اس وقت بھی اس بات کو سمجھا کہ یہ جو اس وقت بھی اگر مان لے تو نجات کی صورت ہے وہ کافروں کے ساتھ لگا بڑا مت ماری گئی تو چونکہ ن علیہ السلام نے سفارش کی تھی اپنے بیٹے کی کافر بیٹے کی اس کے کفر کا خیال اس وقت سفارش کرتے وقت نہ کیا بیٹا ہونے کا خیال کیا تو یہ خطہ یاد کریں گے اور اللہ سے ان کو بھی حیا آئے گی تو وہ کہیں گے کہ میں نہیں لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اس لیے کہ وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا خلیل جو ہیں خلت سے ہے خلت کے معنی آتے ہیں دل کے گہرائی اس کے معنی خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں پیوست ہو یعنی گہری محبت جس کو کہتے ہیں تو اللہ نے ان کو خلیل بنایا تھا تو یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور مگر ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے فرمائیں گے میں نہیں ہوں اس کام کا وہ بھی اپنی خطا یاد کریں گے کون سی خطا, خطا ان سے ہوئی تو اس میں ایک تو یہ کہ جس وقت وہ سفر کر رہے تھے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو ساتھ لے کر تو ایک ایسے علاقے سے گزر رہے تھے کہ جہاں کا بادشاہ بدکار تھا تو یہ ہوا کہ اگر ان کو یہ بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہیں تو یہ پکڑے پکڑے جائیں گے کیونکہ وہ کسی بیوی کو نہیں چھوڑتا تھا کہ وہ مسافر وہاں سے سفر کرتا بلواتا اگر کوئی خوبصورت حسین ہوتی تو اس سے وہ اپنے بدکاری کرتا لیکن اگر کسی کی ماں اور بہن ہوتی تھی تو پھر چھوڑ دیتا تھا تو ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے پاس جب اس کے ہر کالے پہنچے انہوں پوچھا یہ کون ہے تو کہا میری بہن ہے اس نے پوچھا تم کون ہو یہ میرے بھائی تو چنانچہ وہ چھوڑ دی گئی اس پر ان کو یہ خیال ہوا کہ حالانکہ وسی وت انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بہن کہوں گا اور تم ہو بھی میری بہن دین کے لحاظ سے مذہب کے لحاظ سے بھی جیسے قرآن حکیم فرمایا ان نمل ممینون اخوت سارے ایمان والے جو ہیں بھائی ہیں تو ایمان کے رشتے سے بھائی ہونا ہے تو اس رشتے سے دیکھا جائے تو باپ اور بیٹا بھی بھائی ہو سکتے ہیں خون کے رشتے سے تو باپ بیٹے ہیں مگر ایمان کے رشتے تو بھائی بھائی ہیں تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہہ بھی دیا تھا سارا سے کہ تم ہو بھی تو میری بہن دینی کے لحاظ سے اس کی بہن کہہ دیں گے اس کو کیا معلوم کہ یہ دین کے رشتے ہوئے کہہ رہے ہیں انہوں نے سمجھا سجی بہن ہوگی چھوڑ دیا تو اس یا اسی طرح سے جس وقت ان کی قوم جو ہے وہ باہر جانے لگی اور انہوں نے کہا کہ آج ہمارا عید کا دن ہے تہوار کا دن ہے تم ہمارے ساتھ چلو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم میں سقیم ہے وہ وہی سمجھے کہ بیمار ہے چلو چھوڑ چلے گئے حالانکہ بیمار نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام تو یہ اس طرح کی ایسی بات ہو گئی کہ مقصد تو ان کا کچھ اور تھا اور لفظ ایسا استعمال کیا جس کا مطلب انہوں نے دوسرا سمجھا جو چاہتے تھے کہ وہی مطلب سمجھ کے مجھے چھوڑ کے چلے جائیں سقیم کے معنی آتے ہیں جیسے کہتے ہیں بھائی مجھے کچھ ہو گیا ایسی بات ہو گئی سکن کے معنی آتے ہیں کسی بھی خرابی کے کوئی بھی خرابی ہو کوئی بھی ایک چیز جو ہے جو ایک نارمل ہے وہ اپنا نارمل نہ رہے اپ نارمل ہو جائے تو اب ظاہر ہے کہ آدمی کی حالتیں مختلف ہوتی کیفیت مختلف ہوتی ہیں اگر ذہن پر کسی کا بوجھ ہو کسی چیز کا تو تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں شکیم ہوں لیکن انہوں نے لفظ جب استعمال کیا وہ سمجھے کہ بیمار ہے چلو چھوڑ کے چلے گئے اور چاہتے تھے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ ایک بات ہوئی تیسرا یہ کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے بتخانے میں پہنچ کے سارے بت تو ڈالے اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی وہ کلاڑی جس سے سارے بت توڑے تھے جب وہ لوگ واپس آئے اور بتخانے کو دیکھا یہ سر انہوں نے کہا کس نے کیا مجھ سے کہا کہ پوچھتے اسے بڑے سے پوچھ رہا نا اس نے کیا ہوگا لیکن ان کو یہ بات بتلانے کے لیے سارا تماشا کیا تھا کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو بت اپنے کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کہاں سے بچائیں گے بے وقوف تو یہ بات ان کو بتانی تھی اس کے لیے انہوں نے عملا یہ کیا لیکن یہ کہ انہوں نے یہ اخراج نہیں کیا کہ میں نے کہا میں نے کیا وہ انداز ایسا اختیار وہ بنا دیا کہ جیسے اس بڑے نے مارا ہے کہا بھی بڑے سے پوچھ رہا ہوں نا اس نے مارا ہوگا اس کے کندھے پہ رکھی ہوئی نہیں کوڑی تو یہ بات یہ مقصد بالکل صحیح ہے بات کوئی جھوٹ الفاظ الفاظ میں بھی جھوٹ نہیں آ رہا ہے مگر انداز ایسا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے دوسری بات سمجھ آئے اس طرح کی چیزیں تھیں یہ تین خطائیں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ان کو یاد کریں گے حالانکہ یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے بات اگر کوئی شخص ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے بات میں کہ جو دو معنی کے ہوں ایک معنی تو خود لے رہے ہے مراد اور دوسرے معنی دوسرے لے رہے ہیں اس کو جھوٹ کون کہے گا کہ ابراہیم علیہ السلام وہی صورت کر رہے ہیں مگر چونکہ ابراہیم علیہ السلام عام انسان تھوڑی ہے وہ تو خلیل اللہ ہیں اس واسطے چاہے ان کی نیت صحیح ہو ان کا عمل صحیح ہو لیکن اللہ سبحانہ وہ بالا تو بادشاہ ہیں تو بادشاہوں کے یہاں تو یہ کہ بھائی وہ چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتے ہیں بڑی بات کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اس وقت اس وقت ان کو بھی حیا آئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں ہوں اس کام کے لیے اپنی خطا کو یاد کریں گے اور اپنے رب سے ان کو بھی حیا آئے گی تو فرمائیں گے تم موسا کے پاس جاؤ جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام فرمایا اور ان کو تورات عطا فرمائی تو موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ وہ بھی یوں کہیں گے میں نہیں ہوں اس کام کا وہ بھی اپنی خطا کو یاد کریں گے ان سے کیا خطا ہوئی تھی کہ دو آدمی لڑ رہے تھے ان میں سے ایک قبتی تھا ایک اسرائیلی تھا اور وہ زمانہ تھا کہ قبتی جو ہیں وہ نمبر ایک کے سٹیزن سمجھے جاتے تھے اور اسرائیلی جو تھے وہ نمبر دو کے سمجھے جاتے تھے یعنی ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کو کوئی عزت نہیں ہے ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے جو چاہے ان کے اوپر ظلم کر لے جو چاہے ان کو مار بھاگے چلا جائے کوئی پرسان حال نہیں اس سارے تماشے کو موسا علیہ السلام دیکھا کرتے تھے اور ان حالات کو بدلنے کا انہوں نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا تو آخر جب دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں اور قبطی جو ہے وہ, وہ بے وجہ اس کے اوپر سختی کر رہا ہے اور دھوس رہا ہے تو موسا علیہ السلام آئے اور آگے غصہ آئے تھے اس کے ایک ہاتھ لگا دیا اس کے کمر کے اوپر وہ ہاتھ کیا لگا اس کے تو جانی نکل گئی تو یہ ایک واقعہ ہوا اب مثال اسلام پریشان ہو رہے کہ میں نے مارنے کے لیے کبھی اس کو ہاتھ مارا تھا اور ہاتھ کے مارنے سے کون مرا کرتا لیکن یہ کیسی بات ہوگی اس کا دم نکل گیا تو حالانکہ نہ قتل آمد کہ اراد کسی کو قتل کرنا نہ قتل خطا کہیں گے کہ خطان کسی کو مار ڈالا قتل آمد کا مطلب تو کیا ہے کہ ایسی ہتھیار استعمال کرنا کہ جس کے استعمال کرنے سے آدمی مرتا ہی ہے مثلا تلوار چلا دی چھڑا کسی کو مار دیا پستول فائر کر دیا تو ایسے تو مرے گا ایسے قتل کو جو بالارادہ کسی ایسے ذریعے سے کیا جائے کہ جس کے جس ذریعے کو استعمال کرنے سے آدمی مرتا ہے اس کو کہتے ہیں قتل آمد قتل خطا کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ انسان ہے بلکہ یہ کہ یہ سمجھا کہ وہ درخت ہے کوئی جانور ہے یہ کیا ہے فائر کر دیا وہاں جا کے دیکھا تو انسان تھا یہ قطر خطا کہ لائے گی یا مثال کے طور پر مارا گیا لیکن سمجھا یہ کہ یہ دشمن کا آدمی ہے مجھے مارنے کو چلا رہا ہے اب جو مار کے دیکھا تو قریب جا کے دیکھا نہیں نہیں یہ تو دشمن نہیں رہی تو ایک عام آدمی تھا یہ ہو سکتا تھا کہ میرا دوست رہا وغیرہ وغیرہ اس کو قطر خطا کہتے ہیں یہاں نہ قتل آمد نہ قتل خطا اس لیے کہ جان سے مارنے کا ارادہ بھی نہیں ہتھیار کوئی ہاتھ میں نہیں اٹھا کے اس کے مارا تو اگر اس کی جان نکل گئی مگر یہ کہ برائے چونکہ ایک آدمی مرا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اس وقت اس خطا کو بھی یاد کر کے اور شرمائیں گے تو اپنے رب سے ان کی ہایا آئے گی فرمائیں گے کہ تم عیسی کے پاس جاؤ جو روح اللہ ہیں اور ان کے کلمہ ہیں تو ان کا مرتبہ یہ ہے عیسی روح اللہ و کلمت چنانچہ وہ عیسی ال روح اللہ اور اس کے کلمہ جو ہیں ان کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں نہیں ہوں اس کا لیکن ان کے لیے تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں موجود ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس واسطے وہ تو مغفور ہے بخشے ہوئے تم وہاں جاؤ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے پاس آئیں گے سب لوگ میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے اجازت دی جائے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا ہوگا میں سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے چھوڑ دیں گے جتنا وہ چاہیں گے یعنی جو ان کی مرضی ہوگی جو ان کو منظور ہوگا جتنی مدت اتنی مدت مجھے چھوڑے رکھیں گے اس میں یعنی سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے اس کے بعد کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو سنی جائے گی بات مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا ایسی حمد جس کی اس وقت میرے دل میں وہ اس کا علم ہوگا اللہ کی طرف سے وہ تعلیم ہوگی یہ حمد حالانکہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حمد کسی نے نہیں کی اللہ کی سنیا تو اسی واضح سے تو آپ کا نام نامی جو ہے وہ احمد ہے احمد سپر فارم ہے اس میں تفضیل یعنی بہت زیادہ حمد کرنے والا یا آپ کا نام ہی یہ پڑ گیا تو دیکھا جائے دعائیں تو اور انبیاء نبی ایسے سے بڑھ کر ایک نبی نے دعائیں مانگی حضرت داؤد علیہ السلاۃ وسلام کی تسبیحات اور ان کی دعائیں تو مشہور ہیں اور اگر زبور جو کتاب ہے اس کو بھی پڑھ لیا جائے آج بھی تو اس میں سوائے تصبیحوں کے اور دعا کے مناجات کے اور اللہ کی یاد کے اس کے سوا اس ہی نہیں کچھ پورے زبور کے اندر تو داود علیہ و السلام کی تو یوں کہ یہ کہ امتیازی خصوصیات میں جو بات ہے وہ ان کی تصبیحات اور ان کے اللہ کی ستائش اور اس کی عبادت اور اس سے دعائیں وہ خاص ان کی امتیازی خصوصیت ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہا گیا سب سے زیادہ آپ نے تعریف کی اللہ سبحان بتانا کی اس لیے کوئی حالت انسان کی زندگی کی ایسی نہیں ہے کہ جس حالت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسے الفاظ نہ منقول ہوئے ہوں کہ جس کی ابتدا الحمد سے ہے آپ دیکھ لیجیے کہ وہ سو کر رکھے کیا ہے الحمد للہ اخیانہ بادام اماتنا شو اسی طرح سے اب آپ جو ہیں کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے فارغ ہوئے الحمد للہ اتامنا سفانہ میں تو میں چاہ رہا تھا کہ کسی وقت اس سب کو میں جتنے حمد ہیں اور ان سب کو حدیثوں سے میں جمع کر دوں کن کن حالتوں کے اندر بدلتی ہوئی حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد کا لفظ استعمال کیا تو اللہ کرا دے ہو کام یہاں تو بالکل عہدی لوگ ہیں تو بہرحال یہ کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی خصوصی لیکن وہاں قیامت میں اس ذات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مزید حمد جو ہے وہ تعلیم ہوگی اس لیے آپ نے فرمایا مجھے اس پر تعلیم دی جائے گی حمد کے حالانکہ دنیا میں آپ نے سب سے زیادہ حمد کی ہے تو آپ جانتے ہیں ہمز کرنا اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ میں وہ حمز کروں گا اپنے رب کی جس کی مجھ کو تعلیم دے گا میرا رب پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی کیا مطلب حد مقرر کر دی جائے گی یعنی ٹھیک ہے تم اتنے لوگ یا اس اس طرح کے لوگ نکال سکتے ہو جہنم سے فرماتے ہیں کہ میں جہن سے نکالوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا پھر میں لوٹ کے آؤں گا واپس اور پھر میں سسدے میں پڑ جاؤں گا پھر اس کے بعد اللہ مجھے چھوڑ دیں گے جتنا چاہیں گے اتنی دیر تک پھر اس کے بعد فرمایا جائے گا اٹھا اے محمد اٹھ جاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی تو کون ہیں کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا ویسی حمد جو مجھ کو میرا رب اس وقت تعلیم دے گا معلوم گا کہ یہ پہلے ہم سے با... الگ ہوگی مزید تعلیم ہو رہی ہے اس کے بعد پھر میں سفارش کروں گا میرے لیے پھر ایک حد مقرر کی جائے گی کہ صاحب اتنے لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو نکال سکتے ہو میں ان سب کو جہنم سے نکالوں گا جنت میں داخل کروں گا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ راوی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ تیسری مرتبہ میں یا مر... چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا یعنی تین مرتبہ آپ آئیں گے یا چار دفعہ آئیں گے مجھے یہ خیال نہیں آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ میں کہوں گا خدا بندہ جہنم میں اب کوئی باقی نہیں رہا سوائے اس کے جس کو قرآن ہی نے وہاں مقید کیا ہوا ہے قرآن نے کیا مطلب قرآن نے ان کو مقید کیا ہوا ہے یعنی وہاں وہ قید میں ہے قرآن نے قید کیا ہوا ہے ان کو یعنی جن پر ہمیشہ کا رہنا واجب ہو چکا ہے قرآن نے بتا دیا ایسے ایسے لوگ کبھی نہیں نکلیں گے جہانم سے خالدین کیا اب وہی لوگ رہ گئے یہ مطلب کہ جن کو قرآن نے محبوس کیا یہ یہاں تک تو میں نے ترجمہ کیا اب اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں مضامین ہیں ضروری ہیں وہ بھی بتانا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا مجھے یاد دلائیے تو نجات مل جائے تو یہ ہوگا کہ انبیاء علیم و والسلام کے پاس یقبت دیگر پہنچیں گے اور سبھی معذرت کریں گے کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے بالآخر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور آپ سفارش فرمائیں گے تو یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ ایک فرقے نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ صفات نہیں ہوگی اور ہر آدمی کو وہی بھگتنا ہے وہی اس کے سامنے نتیجہ آئے گا جیسا کچھ اس نے کیا ہے اچھا کیا اچھا نتیجہ آئے گا اور برا کیا تو برے نتائج سامنے آئیں گے یہ اللہ کے عدل اور انصاف کے مطابق نہیں ہے یہ بات کہ صاحب کچھ لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے جرائم کیے ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ و تارا بخش دیں گے یہ اس کے عدل اور انصاف کے خلاف ہے جو اسلام کا ایک مزاج ہے جو اسلام نے جو عدل اور انصاف کی تعلیم دی ہے یہ اس کے خلاف یہ تھا وہ اس سلسلے میں یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ بھئی محتضرہ تو گئے خاک میں مل گیا آج کون محتضری بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ان حدیثوں پر اتنا اتنی توجہ دیں اور اتنے کئی ہفتے گزر چکے ہیں اس طرح کی حدیثوں کو پڑھتے پڑھتے بات یہ نہیں ہے کتنا جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے بدل بدل کر پیرائے اور لباس بدل بدل کر فتنہ آتا رہا ہے اس زمانے میں یہ فتنہ جو تھا وہ موتضلا نے برپا کیا ہوا تھا اور مسلمانوں میں ان اس کی وجہ سے پریشانی اور انتشار تھا آج بھی ہے آج جو پرویزی فرقہ ہے ٹھیک وہ یہی بات کہہ رہا ہے کوئی سفارش و شفات نہیں ہے جو متضلا کہتے تھے وہ آگ پرویزی کہہ رہے ہیں اگر امام مسلم کو اتنی ساری حدیثیں جو ہیں وہ بات کے اندر جمع کرنی پڑیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آدھی حدیث ہے اس میں تم کو فی نکال سکتے ہو لیکن اتنے بڑے ذخیرے حدیث میں تم کیسے فی نکالو گے اور کیسے تم انکار کر دو گے کہ سفارش نہیں ہوگی صفحات نہیں ہوگی امام مسلم اس لیے مختلف روایتوں سے یہ حدیسیں لے کر آ رہے ہیں معلومات صحابہ میں یہ مسئلہ کوئی نادر مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ عام صحابہ میں یہ مسئلہ مشہور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفات فرمائیں گے اور بارہ یہ کہ قیامت میں شفات ہوگی تو اس لیے ان حدیثوں کو لایا گیا میں یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ صاحب فضل ہیں واللہ ذو الفضل العظیم اگر اللہ کے عدل ہی کو سامنے رکھا جائے تو, تو کسی کی بخشش نہیں اگر عدل کو دیکھ رکھا جائے سامنے پھر کسی کی بخش نہیں کیوں اس واسطے کہ کوئی آدمی سوائے امبیا علیم السلام کے وہ کوئی معصوم نہیں امبیا کا بھی آپ اس حدیث میں حال یہ دیکھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہ کاپتے جا رہے ہیں نور علیہ السلام وہ کاپ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ ڈر رہے ہیں موسا علیہ السلام وہ سہم رہے ہیں جب اتنے بڑے بڑے انبیاء اور رسول کا یہ حال ہے تو پھر کسی اور کے بچنے کی کیا صورت ہے اگر اللہ عدل فرماتے ہیں تو پھر تو پھر کوئی نہیں بچے گا اگر بچنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ فضل والے ہیں حدیث نہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تو فرمایا تھا کہ جو جائے گا جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا مومنی اللہ اور آپ فرمایا میں بھی فضل سے جاؤں گا کیونکہ ہر شخص کو اپنا حال معلوم ہے کہاں ہو سکتا ہے کسی وقت اس کے اپنے سمجھ کے لحاظ سے بھی کوئی کمزوری رہ گئی ہوگی اس کی زندگی کے اندر تو اس واسطے پھر اگر ادل ادل کے معنی تو کیا ہے ترازو میں توڑ لو بال برابر نہ ادھر ہونا نہیں ادھر ہونا یہ ہے ادل ادھر کم ہوا ادھر زیادہ ہوا وہ تو ادل نہیں ہے سمجھا تو عدل جو ہے وہ تو برابری کا نام ہے اللہ کے یہاں عدل ہے اس کے معنی کیا ہے ظلم نہیں ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے یہاں فضل بھی نہیں ہے تو اب فضل کس کے لیے ہوگا ظاہر ہے کہ ان کے واسطے کہ جن کی زندگیوں میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی قصور انہوں نے نہیں کیا بالکل صحیح صحیح ہے اللہ میں فضل ان پہ فرمائیں گے ان کو کیا ان پہ فضل فرمایا تو کیا فرمائیں گے فضل تو گنےگاروں پر ہونا چاہیے نا ان پر فضل ہو تو فضل الفضل ہونا معلوم ہوگا اسی واسطے حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے مگر مصیبت تو یہ ہے کہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ حدیثوں کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ جو فرقہ وہ ہے پرویزی وہ تو حدیثوں کو نہیں مانتا منقر حدیث اب ایک بات یہ کہتے ہیں صاحب حدیث میں بات روک کے یہاں سے میں اس کو لاؤں گا پھر مضمون کو لیکن بعد روکر میں کہہ رہا ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ سب حدیثوں میں لاکھوں لاکھ گھریوی حدیث ہیں لہذا کیا ہونا چاہیے کہ جو قرآن سے میل کھاتی ہو حدیث وہ لی جائے گی سمجھا رہا کچھ یہ مضمون جو تھا ہو سکتا ہے میں نے پہلے ہی بتلا لیکن آآ آآ کچھ اور لوگ بھی ہوتے تو سنتے اس واسطے کہ یہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں تو اس فتنے کو دفن کر دیا الحمدللہ للہ دیکھیں پاکستان میں ہیں کچھ لوگ جن کے دماغ میں اس لیے رکاٹتا رہتا ہے وہ ہیں جو ذرا جن کو اس بات جانتے بوچھتے بھی غلط کام کریں گے پھر اس لیے کریں گے کہ مولوی ملا والی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے آپ جانتے ہیں واقعی بعض لوگ ایسا, ایسا ایک طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر جن کے خود اطمینان نہیں ان کے دل کے اندر جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل اطمینان ہے مگر جان کے بوجھ کے یہ کہیں گے کیونکہ یہ فیشن کے مطابق تو وہاں تو دفن ہو گیا مگر یہاں جو ہے اس ملک کے اندر زور لگ رہے ہیں اس فتنے کو اٹھانے کے واسطے اس واسطے جو قرآن پہ بس نہیں چلتا قرآن پہ تو محنت کر کے دیکھ لی دشمنوں نے شیطان نے بھی پورا زور لگا لیا زیر کا زبر اور زبر کا زیر نہیں ہوتا اب رہ گیا یہی کہ کچے لہ چان کے اپنے کھڑے کر دیتے ہیں اور اس طرح کے جو ہیں یہ وس پیدا کرتے رہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب کہیں گے کہ بھئی قرآن شریف کے مطابق تو قرآن پر تو ہمارا سب کا ایمان ہے ایک بےچارا ناواقف مسلمان کہے گا بھئی ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں میاں اگر حدیثوں کے اندر بہت سی کھڑی ہوئی حدیثیں ہیں تو اب کس طرح جانچیں گے بھئی قرآن سے جانچ گے ایک معمولی پڑھا لکھا انسان اس, اس, اس میں آ جاتا ہے لیکن ہر ایک کو کیسے پہنچائیں گے سارے دائل تھوڑی ہوتے ہیں دنیا میں میں کرتا ہوں یہ بات کہاں اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ایسا فتنہ آئے تو کوئی باریک اور گہری دلیلیں کوئی ضرورت نہیں موٹی دلیل دے رہا ہوں میں یہ سوال کی جائے ان بدبختوں سے کہ تمہارے منہ سے یہ لفظ جو نکل رہا ہے یا تمہارے قلم سے یہ لفظ نکل رہا ہے کہ حدیثوں میں ہزاروں لاکھوں کھڑی ہوئی حدیثیں ہیں موضوع ہیں یہ تم کو کہاں سے معلوم ہوا کیسے پتا چلا ذرا قابلت ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ کسی حدیث کو پر انگلی رکھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے یہ نہیں ہے ان کو معلوم ہوا محدثین ہی کی کتابوں سے کہ یہ حدیث ہیں جو یہ موضوعات ہیں یہ ریف ہیں یہ صحیح ہیں یہ متواتر ہیں یہ خود محدثین سے معلوم ہوا ان کو تھوڑی ہی معلوم بس اس چیز کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جب محدثین نے یہ بات کہی انہیں محدثین نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی کر کے رکھ دیا انہوں نے ایک لسٹ بنا کر رکھ دی ہے یہ ہیں ہوئی حدیث ہیں لسٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ صحیح حدیث ہیں لسٹ موجود ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں ایسا نہیں جو کارنامہ اس امت کے علماء نے محدثین نے فکہ نے مفسرین انجام دیا ہے پوری تاریخ انسانیت انسانی ہے کوئی ضرورت نہیں دھوکہ کھانے کی کسی کو بھی ہاں خود ہی جا کر گلے میں گرنا جا گر جا بھائی لیکن سب چیز بالکل صاف صاف موجود ہے یعنی تو یہ تو کرشمہ ہے واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس امت کو جو توفیق تھا فرمائی موضوعات ابن جوزی کی مستقل کتاب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کر دیا کہ جو عوام میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ حدیثیں موضوع تھیں ان کی سروس پہ تھے یہ پوری کتاب اس کے اندر موجود ہے کہیں کسی مسلم کتاب ادو آسا صاحب جو ضعیف حدیث ہیں ان کی ایک ساری لمبی چوڑی بنا دی کتابیں کی کتابیں والیم کے والیم موجود ہیں تو جب جن حدیث نے یہ بات کہی تھی اگر وہ اندھیرے میں چھوڑ کر چلے جاتے کہ صاحب حدیثوں میں ہزاروں سینکڑوں حدیث ہیں گھڑی بھی ہیں کون سی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہیں تو تو ایک بات تھی کہ آپ پریشان ہوتے یا پریشان کرتے لیکن جب سب چیزیں الگ الگ ہو گئی اب کیا مسئلہ ہے بخاری شریف ہمارے سامنے موجود ہے پوری امت کا اتفاق ہے اگر نہیں ہے تو آؤ پھر میدان میں اترو اور اتر کر جانچ کے بتاؤ کہ آپ بخاری شریف کے اندر یہ حدیثیں غلط ہیں مسلم شریف کے اندر یہ حدیثیں غلط ہیں راؤ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ جہاں سے انہوں نے اپنے لیے ہتھیار لیا وہیں ان, ان کے مقابلے میں ہتھیار موجود ہے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا تھا قرآن شریف سے ہم جانچ لیں جو حدیث کے قرآن سے میچ کرے اس کو لے لیں اور جو قرآن سے میچ نہ کرے اس کو نہ لیں کیا مطلب اس کا اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے ایک بات قرآن شریف بھی کہہ رہا ہے وہی بات حدیث بھی کہہ رہی ہے سمجھنا میں ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی سمجھ رہا دوسری بات کیا ہوئی ایک بات قرآن شریف کہتا ہے اس کے اگینسٹ خلاف جو ہے حدیث میں ہے یہ دو صورتیں ہو گئی چلیے ان دو صورتوں کو تو رکھ دیجیے کیوں رکھ دیجئے اس واسطے کے جو اگر دونوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے تب تو نہ تم اس کے خلاف جاتے ہو نہ ہم اس کے خلاف جاتے ہیں بات صحیح اس میں تو ڈرا کوئی نہیں اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ بھئی جو قرآن سے جو حدیث میچ کرے گی اس کو لیں گے ٹھیک ہے اس کو تو اس کے رکھ دو تھوڑی دیر کے واسطے اس کو بھی رکھ دو کہ اگر قرآن میں بل فرض ایسا ہے نہیں لیکن بل فرض اگر ایسا ہو کہ قرآن میں کہا گیا کہ کرو اور حدیث میں کہا گیا نہ کرو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی رکھ دو حالانکہ سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کیونکہ جو بات کہی جا رہی وہ یہاں کا ٹانگوب تھی ان کی ایک بات کی ہدایت حدیث میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے اب کیا کریں گے سننا رہی بات نہیں آ اب کیا کریں گے کیا انکار کر دو گے کیونکہ قرآن میں نہیں لہٰذا ہم نہیں لیتے محس حدیث کی بنیاد پر یہی ہے بس وہ بات اس کو طے کر لیں جس روز اس کو طے کر لیں کھلے طور پر ان کے لیے طرف سے ہمارا چیلنج ہے میں اس لیے کھل کر یہاں بولنا مجھے معلوم ہے کہ یہاں کوئی پرویزی نہیں بیٹھا لیکن بات پہنچ جانی چاہیے جہاں تک بھی پہنچ سکے کیونکہ پرویزی اس ملک میں موجود ہیں غلام احمد پرویزی مر گیا خدا جانے اس کا کیا انجام ہو رہا ہوگا لیکن اس کے چلے چانٹے موجود ہیں اس لیے بات پہنچ جائے کہ صاحب ہمارا اس یہ بتائیے کہ جو بات حدیثوں میں کہی گئی اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یا جو تفصیل حدیث میں ہے قرآن میں اس مسئلے کی وہ تفصیل نہیں ہے تب کیا کریں گے اگر کوئی رد کر دیتے ہیں تو سارا دین ختم کس طرح میں پوچھتا ہوں کہ مغرب کی نماز کا ذکر قرآن شریف میں کہاں ہے یا عیسیٰ کی نماز کا صلاحتن قرآن شریف میں ذکر کہاں ہے صاف صاف لفظوں میں ایک تو اشارے کے نائز ہو تو نکالنا وہ تو مسئلہ الگ ہے کیونکہ اشاروں سے بھی کب نکلا قرآن شریف کے اندر سے پانچ نمازوں کا جب حدیثوں نے آ کر بتلا دیا کہ فجر کی نماز ہے زور کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشا کی نماز ہے اب محبصی ہیں مفسرین نے قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو کہا ان آیتوں سے اشارہ ہو رہا ہے اشارہ ہو رہا ہے ورنہ قرآن شریف کی آیتوں سے پانچ نمازوں کا ہونا سمجھ میں اور ان کے اوقات کا تعین یہ ہو ہی نہیں سکتا اس سے آگے بڑھ کر رکتیں نہیں معلوم ہونے کی کتنی رکتیں ہیں نہیں معلوم ہونے کی نماز کیسے پڑھیں گے حضرت کچھ نہیں پتہ چلے گا تو نماز جو بنیادی چیز ہے اعمال اسلامی میں جب وہی قرآن سے نہیں ملی تو پھر اور کیا ملے گا اقیم مسلح تو ہے بھائی پڑھو کیسے نماز قائم کرو کیسے کرو یہ قرآن شریف میں نہیں اس واسطے یہ یہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اس ان حدیثوں کو نہیں لیں گے جن کا تذکرہ جو قرآن شریف میں جو حکم نہیں ملتا ان حدیثوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر سارا دین گیا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لیں گے تو پھر کیوں لیں گے تم کیا ہے اس کا معیار صحیح ہونے کا کیا ہے معیار قبول کرنے کا جو معیار قبول کرنے کا تم اس کا بتاؤ گے وہ اس ساری حدیثوں کے لیے ہوگا یہ ہے وہ دھوکہ جو تو بہارا آج صفات کا یہ لوگ بھی انکار کر رہے ہیں تو بعض کتنے کی بات ہے امام مسلم نے اتنی حدیثیں جمع کی ہیں جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کیا اچھا صاحب ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے ایک سوال یہ ہے ذہن میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کا شفاعت فرمانا طے ہے اور آدم علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے نور علیہ السلام نہیں کریں گے ابراہیم علیہ السلام نہیں کریں گے موسا علیہ السلام نہیں کریں گے آخری اسی امت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جب بتا دیا کہ دنیا میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمی سفارش کریں گے تو پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں پہنچ جائیں گے آخر کیوں جائیں گے آدم کے پاس کیوں جائیں گے نو کے پاس کیوں جائیں گے ابراہیم اور موسا کے پاس آئے وسلم تو پہلے کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چلے جائیں گے آخر دنیا میں بتا دیا کوئی نہیں کرے گا صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو پھر آخر ہوگا کیوں ایسا اس کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں سامنے آنی ہیں وہاں یہاں علمن اور وہاں عمل قیامت کے دن نہ تو علم میں لایا جا رہا اور وہاں عمل سے اس کا اظہار ہوگا دو باتیں ایک تو یہ کہ اگر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے اور پہنچا دیے جاتے شفاعت کے واسطے تو ذہن میں یہ خیال رہتا کہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے وہ بھی کر سکتے تھے سفارش ہو سکتا تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے وہ بھی سفارش کر لیتے یہ ذہن میں خیال رہتا جب یہ ہوا کہ ٹریولنگ ہوئی رہی وہیں سے وہیں سے جرنی شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جتنے بڑے بڑے انبیاء اور رسول تھے سب سے گزار دیا گیا اور سب نے معذرت کر دی اور سب نے آخر بات کہاں پہنچی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک معلوم ہوا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا سمجھا؟ یہ مقام ہی وہ ہے کہ جس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعین ہیں ورنہ یہ صورت نہ معلوم ہوتی اس سے آپ کی مق... پوزیشن اور رس آتے مکانی بتانا مقصود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ دراصل جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوئے صرف کہ آپ سارے انبیاء کے آخر میں سن رہے ہیں آپ اس کو توجہ سارے انبیاء کے آخر میں آخری آنے والے امت کے نبی ہیں کو سمجھا رہے ہیں میرا الفاظ کا مطلب خاتم الانبیاء کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سارے رسولوں کے آخر میں جو آخری امت ہے اس کے رسول ہیں یہ نہیں اس کے معنی ہونا تو کوئی فضیلت نہیں تھی سر اس کے معنی... واقعہ تو ہے یہ کہ آپ سب سے آخر میں نبی بن کر آئے لیکن دراصل جو آپ کا یوں کہ یہ کہ رسبے کی بلندی ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے امت کے نبی ہیں اسی طرح سے انبیاء کے بھی نبی ہیں نبی الانبیاء ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے بیت المقدس جب آپ کو لے جایا گیا تو سارے انبیاء کی امامت کرائی گئی تھی کیوں کرائی گئی تھی زائ کہ امام جو ہے وہ ہمارے جیسے دوانے کا امام تو نہیں اللہ کے نزدیک ہم تو لگڑے رولے کو کھینچ کے ہیں جو سب سے زیادہ بیکار ہو کم پیسوں میں گزر بسر ہو جائے اس کو لائیں گے نکال کے قابل ہے کہ نہیں یہ چھوڑ دو لیکن امامت کا مسئلہ جو اللہ کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک اللہ کے دین کے نزدیک اس سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں کسی کو امام بنا لینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پوری جماعت کے اندر جماعت کا ہے تو جماعت میں ملک کا ہے تو ملک میں اس کے برابر کا کوئی نہیں یہ ہے नहीं नहीं? नहीं? امام کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں حیات رہے امام کون رہا ہے رہے نا کون رہا امام آپ ہاں؟ ہی رہے نا کوئی اور رہا کتنی پہلے بھی میں, میں کتنی مرتبہ سنایا کہ جب آپ بیمار ہوئے تھے اور آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق امامت فرما رہے تھے اور آپ نے پردہ ہٹا کر اپنے حجر مبارکہ سے دیکھا تو فرمایا مجھے لے کے چلاؤ تو کندھوں پر دوسرے کے سہارا لیتے ہوئے آپ تشریف لائے اور بڑھے مسلح کی مسلح کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو احساس ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے آپ نے روک دیا تو ابو بکر صدیق جو ہیں وہ نہیں ہٹے اور آپ ان کے برابر بیٹھ گئے اور پھر ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ آپ نماز پڑھاتے رہے اور ابو بکر جو ہے ان تکبیرات کو دوسروں تک پہنچاتے رہے یعنی مکبر بن گئے اس طرح یہ بات ہوئی کیا اسی لیے ہوئی کہ ابو بکر صدیق نے بھی صحیح بالکل صحیح سمجھا اسی بات سے تو آپ کے پاس ان کا درجہ ہے کیونکہ آپ کے مرتبے کو وہی سمجھتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ جب رسول آ گئے ہیں اب غیر رسول امامت نہیں کر سکتا یہ ہے رسول کا مقامی امامت کا مقام رسول کے مقام کو سبھی ہی جانتے ہیں لیکن امامت کے مقام میں جو گھر گچول کی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو امام الانبیاء آپ کو بنایا گیا کہ اس جگہ پر جہاں سارے انبیاء جمع ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ آگے بڑے نماز پڑھانے کے بعد جبریل نے کس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا اور جبریل کی کیا مزائل تھی کہ بغیر اللہ کی حکم اور ان کی منشا کے کسی ایک کو مقرر کر دیتے کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے ظاہر ہے ایک اللہ کا فیصلہ تھا جبریل نے اس پر عمل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل کی تو اس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ محض اور انبیاء کی طرح جن کو امتوں کی طرف بھیجا گیا اس طرح آپ کسی ایک امت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا یہ بات نہیں آپ انبیاء کے نبی ہیں تو دنیا میں تو یہ ہوا آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں یہ ہوگا کہ اولین اور آخری سب کا مسئلہ جو ہے وہ حل کس طرح ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہوگا کوئی نہیں سفاظ کر سکے گا اس واسطے یہ گزارا جائے گا ایک تو یہ مسئلہ صاف ہونا تھا کہ آپ جو ہے نبی المبیا دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں ہر نبی اپنی اس غلطی کو جس کو غلطی بھی کہنا ہمارے لحاظ سے بہت مشکل ہے اس میں بھی وہاں پریشان ہو رہا ہوگا تو بتانا یہ ہے کہ وہ جگہ ہی جاو جلال کی ایسی ہوگی کہ وہاں اطمینان جس کو نصیب ہو جائے تو وہ بڑی بات ہے تم اپنے ہزار گناہوں کے ساتھ مطمئن بیٹھے رہو دنیا میں کہ اللہ میں تو رحیم ہے کریم ہے بخشے جائیں گے جی بخشے جائیں گے انبیاء کا حال دیکھو وہاں کیا ہوگا اس وقت بداملیوں اور بے عملیوں میں جریمت ہو بلکہ کوشش کرو ٹھیک ٹھیک زندگی گزارنے کی تو یہ بات تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو ایک عیسائی کا میں نے وہ پڑھا تھا ایک اس کی ایک اس میں اس نے کہا اسی حدیث کو اس نے لیا جو حدیث اس وقت ہمارے سامنے ہے جس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے فلاں کی تھی نور علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا میں اس سے خطا ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا میں اس سے خطا ہوئی تھی موسا علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا مجھ سے خطا ہوئی تھی سب یہی کہوائے عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام یوں نہیں کہتے کہ مجھ سے خطا ہوئی تھی سونے کی بات یادی سم ترجمہ کر چکے تھے یہاں اس میں جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے وہی وہ کہتے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. عیسائی اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھو سارے انبیاء کو تھے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہاں سے لیا اور انبیاء کو کہاں سے لیا اس حدیث سے دیکھو آدم بھی اپنی گناہ کو یاد کر رہے ہیں سمجھ میں اور ابراہیم بھی یاد کر رہے ہیں اور نو بھی یاد کر رہے ہیں اور موسا بھی یاد کر رہے ہیں تو یہ سارے انبیاء گنہ گار تھے اور حضرت محمد صلی اللہ صلاحیت ان کے بارے میں تو یہ ہے قرآن شریف میں موجود علی اللہ عما تقدم بھی تاکہ اللہ آپ کی بخش کر دے آپ کے گناہوں کے جو آپ پہلے کر چکے ہیں یہ آگے کریں گے تو معلوم ہے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی کی گناہ کیے ہوں گے یا آگے کریں گے اللہ بخش بخشرہ گناہ تو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف عیسی علیہ السلام ہی وہ ہیں ہولی کرائسٹ جو جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا جب نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ سب سے نرالے سب سے الگ جو ہیں وہ ہولی کرائسٹ ہی ہیں اس کو کوئی نہیں مان لیتے یہ ان لوگوں کا کہنا تو یہاں ایک جواب تو یہ ہے کہ, کہ ٹھیک ہے یہ ہم سے تم جب کہنا جب ہم عیسی علیہ السلام کو نبی نہ مانتے ہیں ہمیں تو کوئی پریشانی اس سے نہیں ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی خطا کی تھی کہ نہیں کی تھی ہمیں کیا چوک اس کا کہ ہم عیسا علیہ السلام کو خطا کار ثابت ہی کر کے رہیں ہمارا تو ایمان ہے عیسا علیہ السلام پر ان کی نبوت پر ہم تو ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں بلکہ ان سے نہیں ہوتا ادب اور احترام خدا کا پیٹا تو کہتے ہیں مگر ادب نہیں کرنا آتا ہم تو ان کی شان میں ذرا برابر گستاخی کو گوارہ نہیں کر سکتے ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں لیکن صرف جواب دینے کے لیے یہاں یہ پوچھنا ہے کہ جب اس حدیث کو تم لے رہے ہو تو پوری لو سب میں اپنے مطلب کی بات مت نکالو یہ تو خیانت ہے جب اس حدیث کو لے رہا ہو اس اس مقصد کے لیے کہ عیس علیہ السلام کے پاس جب لوگ پہنچیں گے قیامت میں وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے یا اس کو یاد نہیں کریں گے معلومات کوئی خطا ان سے نہیں ہوئی ہے سوال یہ کہ پھر کیا ہی کوئی سفارش نہیں کریں گے جب ان کا رتبہ اتنا بلند ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوزب اللہ گنہ گار سارے انبیاء بھی گنےگار لیکن پھر یہ کیا تماشا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا شفاعت کرنے کو تیار نہیں ہیں لوگ ہیں کہ پریشان ہیں اور پھر بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیا تماشا ہے ان دو باتوں کو ذرا جو جوڑ کے بتائیں تو جو چیز تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سارے انبیاء میں یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہتر اگر ہیں تو وہ عیس علیہ السلام ہے یہ نہیں ثابت ہوتا اس حدیث سے یہ تو جب ثابت ہوتا کہ جب عیسا علیہ السلام آگے بڑھ جاتے صفات کرنے کے واسطے ہاں, ہاں میں آؤں اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آپ سے کراتے ہم قورت محمد کے پاس جا ہیں سلام سلام یہ تو ہوا ہی تو خود ان کا بھیجنا ان کا خود یہ کہنا میں نہیں کر سکتا یہ الفاظ یہ کہ فیقول عیسا علیہ السلام کیا فرمائیں گے لس تو ہونا میں اس کام کے لیے نہیں ہوں صلیما خا لیکن تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہوئے ہیں یہ جو خاص تو خود عیسا علیہ السلام فرما ہے جن کے اگلے پچھلے معاف کیے جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اوروں, اوروں کو یہ بات حاصل نہیں جبھی جب تو کہہ رہے ہیں وہ اس بات تو خود اس حدیث سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی بلندی معلوم ہوتی ہے اس علیہ السلام کی رتبے کی بلندی ان کے مقابلے پہ نہیں معلوم ہوتی اس حدیث سے جس کو وہ خود کوٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ ہیں عجیب عجیب طرح کے تماشے کہ جو ہو بے سیدھے سادے لوگوں کو گڑگلاتے گڑبڑ حالانکہ وہ آدھی بات لیتے ہیں آدھی چھوڑ دیتے عن حدثنا معاذ وهو ابن حسام قال حدثني ابي انقاده قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين شعيره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزين ذره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزر زرة زادہ من حال فی فرقید شعبہ وقال شعبہ قال بالحديث بالحديث عن عن جعل صحف حلک رضی اللہ عنہ اس روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے نکالا جائے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا پھر جہنم سے نکالے جائیں گے وہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں یہوں کے دانے کے برابر خیر یعنی ایمان ہوگا پھر نکالے جائیں گے جہنم کی آگ سے وہ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور ان کے دل میں ذرہ کے وزن کے برابر کی اگر بھلائی ہوگی ذرہ جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ جیسے ہماریاں کہتے ہیں رائی رائی کا دانہ اس کے برابر ہوا تو یہ شعبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کہتے ہیں کہ میری ملاقات شعبہ سے ہوئی جو تابعین میں بڑے درجے کے محدث ہیں اور میں نے یہ حدیث ان کے سامنے بیان کی کہ میں مجھے انس انصب مالک سے یہ حدیث قطعہ کے حوالے سے ملی ہے تو آپ بتائیں کیونکہ آپ نے قطع کو دیکھا ہے تو شعبہ نے کہا کہ ہم سے قطعہ نے انس انصب مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی مگر شوبا نے جب روایت پر کے سنائی تو ذرہ کی بجائے لفظ ذرہ پڑھا ذرہ کے مان آتے ہیں چینٹی کے تو چینٹی کے برابر بھی تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن چاہے کتنا بھی گنہ گار ہو تو جہنم میں جا جائے گا مگر یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہمیشہ کے واسطے کافر ہے جس کے دل میں جتنا بھی ایمان ہوگا آخر کار اس کو جہنم سے نکلنا ہوگا یہ رد ہے گویا ان لوگوں کا کہ جن کا کہنا یہ ہے گناوں کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ایک دفعہ جو جہنم میں چلا گیا وہ نہیں نکلے گا یہ ان کا رد ہے حد دس ابی تقی قال حد دسنا زئی کالہ ابن دوسری صنعت و حد دسنا سعید بن منصور واللفظ لفظ قال کالح دسناحماد ابن زئی قال مابت ابن ہلال النزی کالا انفلق نہ مالکن و تشفا وتشفعنا ثابت فانتهينا إليه ويصل الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وعجلس ثابتا معه ولا سريه فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك عن تحدثهم حديث الشفاء قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعض من بعض فيأتون آدم عليه السلام فيقولون لو إشفع لزريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فعین اللہ فیطن ابراہیم علیہ الله علیکم ف... فیوت فیوتی عیسا علیہ السلام فیقور علیہ انترک فاظ علی ربی فیوزن فحمد اکبیر بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيها الله تعالى ثم أخل له ساجدا فيقال لي يا محمد الفراسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع, تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطرق فمن كان في قلبي مسقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرج منها فام طریک فت القل محمد الجن وشفا پڑھ پڑھ کے, کے, کے بعد توفا و ابن و شفاظہ اناضی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ہم نے ثابت ابن قیس کو سفارشی بنایا انس ابن مالک کے پاس کہ ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہم اندر حاضر ہو سکیں ان کے پاس تو ہم انس ابن مالک کے پاس پہنچے اندر کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے سلاد الظحا چاشت کی نماز ہوتی ہے جب سورج اچھی طرح نکل کر اوپر ہو جائے تو وہ نوافل جو پڑھے جاتے ہیں تو وہ پڑھ رہے تھے تو ثابت نے جو ہے اجازت لی ہمارے لیے ہم ان کے پاس اندر پہنچے اور ثابت کو ثابت ابن قیص کو اپنے ساتھ اپنے چارپائی پہ پلنگ پر بٹھا دیا اس سے علما نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بھئی جو اہل علم کے پاس بھی دوسرے علماء آئیں تو ان کی قدر و منزلت اور عزت اور توقیر کرنی چاہیے ان کے مناسب جگہ ان کو بٹھانا چاہیے کیونکہ علم کی قدر کرنی ہے تو ایسا ہی انہوں نے کیا تھا حضرت انس انسبن مالک نے اس کے بعد ثابت نے حضرت انس سے کہا اے ابو حمزہ یہ ان کی کنیت ہے آپ کے کچھ بھائی یا بسرے والے آئے ہیں اور آپ سے جو حدیث ان کو شفاعت کی پہنچی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ اس سلسلے میں کیا بیان کرتے ہیں تو انصن مالک نے حدیث بیان کی کہ حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے سے ملیں گے جلیں گے اور یعنی مطلب یہ کہ ماں جناس کا لفظ کیا ہوا یعنی ایسے کہ جیسے موج کی طرح سے ایک دوسرے کی طرف جا رہے ہوں بڑی کثرت سے لوگ پریشان ایک دوسرے سے بات کریں گے اور پریشانی میں آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے ان کو اپنی اولاد کی سفارش کیجیے ہم آپ کی اولاد ہیں وہ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں تم ابراہیم خلی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا نہیں ہوں موسا کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے تو موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اور کلیمت اللہ ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ پھر میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا ہاں میں اس کام کے لیے ہوں تو اس کے بعد میں چلوں گا اور اپنے رب سے میں اجازت چاہوں گا تو مجھ کو اجازت دی جائے گی اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں ان کی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کروں گا جس پر میں آج قدرت نہیں رکھتا اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل میں اس وقت وہ حمد اور ثنا ڈالیں گے پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش تو فرمائیں گے لیکن یہ سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی اللہ اجازت دیں گے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو سفارش تو ہے مگر یہ کہ سفارش پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی نافرمانی زندگی میں کرتے رہنا ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش اس سے نہیں نکلتی سفارش ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضبے کی بلندی کی, کی بات ہے اور اس کا فائدہ یقیناً دنیا کو پہنچے گا مگر ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں کیونکہ اللہ کی اجازت سے ہوگا یہ سفارش کا معاملہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر دباؤ ڈالیں گے زبردستی اپنی محبوبیت کا کی وجہ سے زبردستی اللہ سے منوائیں گے زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی اور پھر وہ بھی اجازت بھی کس طرح فرما دیں کہ میں اللہ کی تعریف کروں گا بہت تعریف کروں گا کہ جس تاریخ پر میں مجھے آج قدرت نہیں ہے پھر میں سجدے میں پڑ جاؤں گا تو اللہ مجھ سے کہا جا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی تو میں کہوں گا پروردگار میری امت میری امت یعنی مطلب اس پر مہربانی فرمائیے تو کہا جائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں گہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤ اس جہنم سے تو میں جاؤں گا اور میں ایسا کروں گا پھر میں اپنے رب کے طرف لوٹوں گا اور میں پھر حمد و ثنا بیان کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی میں کہوں گا پروردگار میری امت میری امت تو کہا جائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر سب سے کم درجہ ہو سکتا ہے دنیا میں کسی چیز کا کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی تو میں کہوں گا یا اب بھی میری امت میری امت تو کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی, سے, بھی سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لو تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا یہ حضرت انس کی حدیث تھی جس کو جو حضرت انس نے ہم کو سنائی تو یہ راضی کہتے ہیں مابد ابن حلال انزی کہ ہم ان کے پاس سے نکل کر آگئے اور پھر ہم جب ایک قبرستان کی طرف پہنچے تو ماں ہم کو یہ خیال ہوا ہم نے کہا کیوں نہ ہم حسن بسری کے پاس جائیں حسن بصری بڑے درجے کے تابعین میں ہیں محدث ہیں وہاں چھپے فصل لمنا اور ہم ان سے سلام کریں تو کہتے ہیں کہ وہ مستقفن فی دارن۔ دار ابی خلیفہ وہاں چھپے ہوئے تھے وہ دار ابی خلیفہ کے اندر کیوں چھپے ہوئے تھے اس وقت امیہ کی حکومت تھی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے بارے میں چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں ہیں اس واسطے ان کو خطرہ تھا تو چھپے ہوئے تھے یہ ابوزہ معبت ابن ہلال کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے سلام کیا اور ہم نے کہا کہ اے ابو سعید ابو سعید ان کی کنیت حسن بصری کی ہم آپ کے پاس آپ کے بھائی ابو حمزہ کے پاس آ رہے ہیں ابو حمزہ کون ہوئے آنس ابن مالک تو ہم نے جو حدیث انہوں نے شفاعت کے بارے میں سنی ہم نے اس سے پہلے کسی سے نہیں سنی تھی وہ حدیث جو انہوں نے سنائی ہے انس ابن مالک نے تو حسن بسری نے کہا ہی یعنی یہ کیا ہے وہ حدیث سنا تو ہم نے وہ حدیث پڑھ کے حدیث سنائی فقال ہی کلنا معذادنا یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب ہم نے حدیث سنا دی تو انہوں نے کہا اور اس کے بعد کیا ہے تو ہم نے کہا کہ انہوں نے تو اور کچھ نہیں بتایا تھا تو حسن بصری نے کہا کہ انس ابن مالک نے بیس سال پہلے ہم کو حدیث سنائی تھی اس وقت وہ ذرا مضبوط تھے تندرست تھے اب جو انہوں نے حدیث سنائی اس میں انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھولے ہوں گے شیخ بلکہ انہوں نے پسند نہیں کیا ہوگا کہ وہ ٹکڑا بھی حدیث کا تمہارے سامنے بیان کر دیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور عمل میں کوتاہی کرنے لگ جاؤ تو ہم نے ان سے کہا حسن بصری سے آپ سنا دیجئے وہ حدیث کا ٹکڑا تو حسن بصری ہنسے اور فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے میں نے تو تم کو یہ واقعہ سنایا اسی واسطے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو حدیث سنا دوں تو اس کے بعد وہ حدیث انہوں نے سنائی کہ جو آخری ٹکڑا تھا وہ یہ تھا کہ پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر میں اپنے رب کی طرف چوتھی مرتبہ لوٹ کے جاؤں گا اور اللہ کی حمد اور سنا بیان کروں گا اور پھر سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی تو میں کہوں گا خداوندہ مجھے اجازت دے دیجئے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور وہ اس میں اتنا بھی ایمان نہیں اتنا بھی ایمان نہیں اتنا بھی ایمان نہیں لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اس کے ایمان کا لیکن لا الہ الا اللہ اس نے کہا تھا تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ یہ تمہارا نہیں ہے یہ حصہ تمہارا نہیں ہے یہ مطلب یہ جو چیز تم مانگ رہے ہو یہ تمہارے کرنے کام نہیں ہے لیکن قسم میری عزت کی اور میری کبریا اور میری عظمت کی اور میری جبروت کی کہ میں نکالوں گا ان کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا کیونکہ اس لیے حاصل کیا ہوا کہ اب تک بھی جو کچھ نکل رہے ہیں جان نم سے اس میں بھی بے اللہ کی رحمت اور مہربانی شامل ہے لیکن یہ حصہ جو ہے اس کی پہچان اللہ کے سوا کسی کو نہیں کیونکہ وہ عالم الغبی و شادہ ہیں تو دوسرا کوئی نکالے گا رہ جائیں گے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت جو ہے اس کا بھی تو کچھ تقاضا ہے اس لیے اللہ تعالی خود نکالیں گے تو یہ محبت ابن حلال انزی کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت حسن نے یہ حدیث ہم سے بیان کی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا تھا اس حدیث کو بیس سال پہلے اور اس وقت وہ بڑے تندرست تھے تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے حدثنا ابو بکر ابن ابو صحیح ابو محمد ابن عبد اللہ ابن عمر و تفقاف سیاق الحدیث اللہ ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان أبي زرع أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحمه فرفع إليه الزراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة والتدرون بمذاك يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم فيسمعهم الداعي وينفزهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يتيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشبع لكم يعني إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض ايتوا آدم فيأتون آدم عليه السلام فيقول يا آدم أنت بالبشر البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وعمر الملائكة نفسی نفسی الى الى نوحن حضرت ابو الله اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک گوشت لایا گیا آپ کے, کے کو پیش کیا گیا اس کا ایک دست ہاتھ اس بکری کا ہاتھ آپ کو دیا گیا آپ کو وہ پسند تھا دست کا گوشت اس میں حضرت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے دوسری جگہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا یہ بات اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ کہ اصل میں وہ کئی دو دو دن کا رکھا ہوا گوشت ہوتا تھا تو اس کے بعد جب اس کو پکال, پکاتے تھے تو وہ چونکہ ذرا نرم ہو جاتا تھا اس لیے آپ دست کے گوشت کو کھانے کو پسند کرتے تھے بہرحال جو بھی ہو آپ اس کو پسند کرتے تھے تو آپ نے اس میں سے گوشت کو نوچا دانتوں سے سر پکڑ کر کے اور آپ نے نوچا اس میں سے دوش, گوشت کو پھر فرمایا میں قیامت کے دن سید الناس ہوں گا یعنی لوگوں کا سردار اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ قیامت کے دن ہوں گے دنیا میں نہیں ہیں تو دنیا میں بھی آپ سید الناس ہیں لوگوں کے سردار اور آقا ہیں لیکن حقیقی طور پر آپ کی سیادت قیامت میں جو ہے وہ ظاہر ہوگی جیسے ایسا ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ حکومت تو اب بھی ہے دنیا میں آسمانوں پر اور زمین پر اور اللہ ملک و بلو اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمینوں میں لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیمن الملک لو آج کس کی حکومت ہے سر کون بولے گا کسی کے مجال نہیں ہوگی وہاں زبان ہلانے کی اس لیے کہ اس وقت جاو جلال اتنا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہوگا آخر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے لاہواح دل قہار اللہ جو اکیلا ہے اور صاحب اختیار ہے اسی کی آج حکومت ہے تو وہاں یہ اس وقت کے فرمانے کا حاصل یہ ہوگا کہ آج مجازی ملکیتیں بھی ختم ہو گئیں جو دنیا میں قائم تھیں اس وقت تو اصلی اور مجازی حقیقی اور غیر حقیقی ساری ملکیتیں اللہ تعالی کی ہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ہونا و قیامت میں حقیقت کھلے گا ورنہ دنیا میں بھی آپ سید الناس تو آپ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سعید ہوں گا اور جانتے ہو کیوں، کیسے، کیوں ایسا ہوگا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک ہی زمین پہ جمع کر دیں گے ایک میدان میں ہوں گے اس طرح سے کہ پکارنے والا اپنی پکار ان کو سنا دے گا مطلب جس طرح سے یعنی ہے کہ منتشر ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ زمین اونچی نیچی ہے آر پہاڑ ہیں تو سنائی ہی ایک کھلے میدان ہوگا پوری زمین کا تو اس طرح کے جب بولنے والا کوئی بنے تو اس کی آواز کو سنے اور وہ فضول البصر دیکھنے والا دیکھے تو سب تک ان کی اس کی نظر پہنچ جائے یہ حالت ہوگی اور سورج قریب ہوگا اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ انہیں غم اور مصیبت نے بے چینی نے گھیرا ہوگا جن کی ان میں طاقت نہ ہوگی اور جس کو برداشت نہ کر سکیں گے اس دن تو آخر کچھ لوگ دوسروں سے کہیں گے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج ہم کس حالت میں ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ کتنی بڑی مصیبت میں ہم گھر چکے ہیں کیوں نہ دیکھیں ہم کسی ایسے کو جو ہماری سفارش کرے اللہ سبحانہ و کے پاس تو ایک دوسرے سے لوگ کہیں گے آدم کے پاس چلو آدم علیہ السلام کے پاس چنانچہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان سے کہیں گے اے آدم آپ ہی ابوالبشر ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کے اندر اپنی روحوں کی فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے سجدہ کیا آپ کو تو اتنا بڑا مرتبہ آپ کا ہے تو ہماری سفارش کیجئے اپنے رب کے پاس آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں گھر چکے ہیں اور کتنی آفتوں نے ہم کو آج پکڑ لیا ہے آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب جو ہے آج اتنے غصے ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی بھی اتنا غصہ نہیں ہوا یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کے اندر جو ہے کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اللہ کی کسی صفت میں بھی اتار اور چڑھاؤ نہیں ہے جس طرح سے اس کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ہے اسی طرح سے اس کی ہر صفت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو یعنی کہ اللہ کو پہلے غصہ نہیں تھا اب غصہ آئے گا حاصل یہ کہ اس غصے کے اثرات جو ہیں ایسے قیامت میں ظاہر ہوں گے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد کبھی ظاہر ہوں گے تو صفت میں تبدیلی نہیں ہے آثار میں تبدیلی ہے اثرات میں تو اس کے بعد آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھے درخت سے روکا تھا میں نے نافرمانی فرمانی کی یعنی وہ درخت جو ہے جس سے روکا تھا کہ اس کو مت کھانا میں نے کھا لیا تھا نافرمانی کی مجھے تو اپنی فکر پڑی مجھے تو اپنی فکر پڑی جاؤ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ تم نوح کے پاس نو انت اول رسول وسماک اللہ تعالی شکورا اسفع لنا مانا نصیح اللہ ترا ما, ما قت بلغنا ربک غذب غذبن لم غد قبل مسلح و لم یغدب بادہ مسلح وطلی دعوتان اتلی دعوت داؤ تو بہا اللہ قومی نفسی نفسی از ہبو الا ابراہیم نلیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نو علیہ السلام سے کہیں گے اے نو آپ پہلے رسول ہیں زمین کی طرف یعنی جو شریعت لے کر آئے تھے اللہ کا دین لے کر آئے تھے تو نو علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے قرآن شریف میں فرمایا آپ ہماری سفارش کی ہے اپنے رب کے پاس آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں اور کتنی آفتیں ہم کو پہنچی ہوئی ہیں تو وہ کہیں گے نوح علیہ السلام میرا رب آج اتنا غضبناک ناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا میرے مجھے ایک دعوت ایک دعا دی گئی تھی جس کو میں نے اپنی قوم کے برخلاف استعمال کر لیا تو آج تو مجھے خود ہی اپنی فکر پڑی ہے میں اپنی خود فکر میں ہوں جاؤ تم ابراہیم کے پاس کیا مطلب ہوا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا گیا ہے وہ دعا جو بھی جب بھی مانگے گا اس کو قبول کیا جائے گا ہر نبی کو ایک دعا ایسی اس کا حق ملا نوح علیہ السلام, و السلام یہ فرمائیں گے کہ میں نے اس حق کو استعمال کیا کہاں اپنی قوم کے برخلاف یعنی جب قوم سے مایوسی اور نا ہو گئی تو میں نے کہا کہ اللہ تجال العرغ من الکافری نہ اب زمین پر ایک کافر کو بھی بستا و چھوڑیے تو یہ دعا نوح علیہ السلام نے کی تھی حالانکہ قرآن شریف میں موجود ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی فرما چکے تھے کہ اب تبھی قوم میں کوئی اب ایمان لانے والا نہیں اب کوئی ایمان نہیں لانے اس کے بعد نو علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پھر جب کوئی ایمان نہیں لانے والا ان میں سے کوئی بھی دنیا میں بستہ نہ چھوڑ مگر چونکہ ان امبیا کے درجے بہت اونچے ہیں اس لیے اللہ کا جاہو جلال جو ہے وہ ان کی ذرا سی بھی کوئی بہت معمولی درجے کی بھی اگر کوئی خطا ان کے اپنے ذہن کے لحاظ سے ہوگی وہ بھی ان کو پریشان کر رہی ہوگی اس وقت اس لیے نور علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمی ہے آپ نے جب یہ حدیث سنائی تو جو میں نے ابھی عرض کی کہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دعا کا حق دیا آپ نے فرمایا مجھے جو حق ملا ہے میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا اپنی امت کے واسطے تو یہاں نور علیہ السلام اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں مجھے ایک دعا کا حق ملا تھا اور میں نے اپنے قوم کے مقابلے میں استعمال کر لیا خلاف تو میں تو اپنی فکر میں پڑا ہوں مجھے اپنی فکر ہے جاؤ تم ابراہیم کے پاس اض ہبو ابلا الا ابراہیم فیاتون ابراہیم فیاقل انت نبی اللہ تعالیٰ خلیل اشفالنا الا رب الا تعالیٰ علاما ما قد بلغنا قطب فیق ابراہیم ان نبی قطب قبل ولم یق اب پادہ مسلح وضا کر تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس کے خلیل ہیں اہل زمین والوں میں تو بڑا درجہ آپ کا ہے ہماری سفارش کی جب اپنے رب کے پاس آپ دیکھ نہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں اور کتنی آفتوں نے ہم کو گھیرا ہے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب جو ہے آج ایسے غصے میں ہے کہ نہیں اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ ہوا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وہ جھوٹ یاد آئیں گے اور اس کا کہیں گے کہ مجھے تو آج اپنی خود فکر لگی ہوئی ہے میں اپنی فکر میں پڑا ہوا ہوں میں یہ وہ تین جھوٹ کا قصہ تھا وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ حقیقت جھوٹ نہیں تھے مگر چونکہ سورتاً اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات کہی تھی وہ اور تھی اور جو, م... جو بات واقع میں تھی وہ کچھ اور تھی تو دونوں میں چونکہ مطابقت نہیں اس لحاظ سے جھوٹ ہے ورنہ حقیقتا وہ جھوٹ نہیں تھی بلکہ الفاظ کا فرق تھا لیکن عزرت ابراہیم اس بات کی وجہ سے بھی اس وقت فکر مند ہوں گے کیونکہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے تو فرمائیں گے کہ مجھے اپنی خود فکر ہے تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اور موسا کے پاس جاؤ بس انشاءاللہ شاء اللہ بکرحم اللہ علیہ السلام یا موسا اللہ فق اللہ تعالیٰ اللہ تراما قتل تو نفس لم ام اور عیسا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے زمین والوں میں اس کے خلیل ہیں خلیل دلی دوستی جس سے ہو اس کو خلیل کہتے ہیں کہ دل میں جس کی محبت ویبست ہو عشف عالنا الارپک اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں اور کتنی بڑی آفت اور پریشانی ہم کو آ لگی ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میرا اللہ میرا رب آج اتنے سخت غصے ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غصے ہوا اور نہ اس کے بعد ایسے غصے ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ان جھوٹ کو یاد کریں گے جو ان کے خیال میں جھوٹ تھے وہ آگے ایک اور حدیث دیکھ رہا ہوں میں تو اس میں اس کا ذکر موجود ہے تو اس لیے میں یہاں چھوڑتا ہوں وہ یاد کریں گے اور کہیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے مجھے اپنی فکر ہے جاؤ تم میرے علاوہ اوروں کے پاس جاؤ موسا کے پاس چنانچہ وہ موسا علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے موسا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنی رسالت پیغامات کے ذریعے سے اور اسی طرح سے لوگوں کے مقابلے میں اپنے کلام سے آپ کو نوازا ہے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا آپ سے تو لہذا اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کیجئے آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کی سالت میں آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کتنی آفت میں گر گئے تو موسا علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنے غصے ہے اس سے پہلے کبھی اتنے غصے نہیں ہوا نہ اس کے بعد اتنا غصہ ہوگا میں نے تو میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں تھا تو مجھے آج اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے جاؤ میرے عیسی کے پاس چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا یعقول یا عیسیٰ انت رسول اللہ و الناس تنہا سفلم وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروهم منه فاشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني تو عیسی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے عیسا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے لوگوں سے پالنے میں بھی ہوتے ہوئے کلام کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا معاوضہ تھا کہ گود میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں سے بات کی تھی اور آپ اللہ کا ایک کلمہ ہیں کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کی طرف جس کا القاعظ کیا گیا تھا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ایک روح ہے تو لہٰذا آپ کے یہ مرتبہ کہ بلندی کی بات ہے تو لہٰذا ہماری سفارش کیجیے اپنے رب کے پاس کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی مصیبت, مصیبت میں گرفتار ہیں تو عیسا علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج اتنے غصے ہے کہ اس سے پہلے اتنا غصہ نہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسے غصے ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کوئی گناہ ذکر نہیں کیا یعنی جیسے اوروں نے یہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ یوں کہیں گے ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم سے یہ غلطی ہوئی عیس علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ایسی کوئی بات نہیں بتلائی تھی مگر وہ یوں کہیں گے نفسی نفسی مجھے تو اپنی فکر پڑی مجھے اپنی فکر پڑی تو جاؤ میرے پاس سے میرے علاوہ اور کے پاس بلکہ جاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چنانچہ وہ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے فیا فیقول محمد انطر اللہ و خاطم المبیا وغفل ماتقدمبک و مات آخر عشف علنا اللہ ربک اللہ تعالی مانا نصیح اللہ تعالی ماقد فعتی تہ تلا عرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله تعالى علي ويلهمني من محمده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لآذ قبلي ثم قال يا محمد ارفع راسك ثلت عطاه شفات شفاف فارفعه فارفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد ادخل الجنة ادخيل الجنه من امتك من لا حساب عليه من باب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس ما سوى ذلك من الابواب والذي نفس محمد بيد انما بين المضرعين من مصاريع الجنه كما بين مكه وحجر او كما بين مكه وبصرى تو تو یہ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے تو ہماری سفارش کیجئے اپنے رب کے پاس کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کی حالت میں ہیں اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مصیبت میں ہم کو گھیرا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں چلوں گا اور میں عرش کے نیچے آؤں گا اس حدیث سے کیا بات ایک نہیں معلوم ہو رہی کہ عرش کے نیچے آنے کا اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو مقام محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص جس پر آپ پہنچ کر سفارش فرمائیں گے وہ مقام محمود عرش کے نیچے ہے اس سے ایک طرح کا یوں کہیے کہ اس کا تعین ہو گیا کہ وہ عرش کے نیچے کوئی خاص ایک بہت اہم جگہ ہے جس کو مقام محمود کہا گیا ہے قابل تعریف جگہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو کا نام دوسرا بتایا الوسیلہ چنانچہ جو دعا بھی آپ کرتے ہیں کہ اللہ رب دعوت و سلاۃ القامت عط محمد اس الوسیلہ سے کیا مراد ہے ایک تو مراد ہے یہ کہ ذریعہ بنا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ایک حدیث میں یہ کہ آپ سے پوچھا گیا مل وسیلہ رسول اللہ کہ وسیلہ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقام ہے جو مجھ کو دیا جائے گا معلوم ہوا کہ وہ, پھر وہ ہوگا کہ وہ جو عکیم اصلاح تردر شمس نہیں بو کا مقام محمود سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہاں مقام محمود فرمایا تو جس کو قرآن حکیم میں آپ کے لیے مقام محمود بتلایا گیا ہے آپ, آپ ایک حدیث میں الوسیلہ فرما رہے ہیں اب یہ تو یہ کہ یہ دو الگ الگ جگہ ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مقام محمود ہے وہی وسیلہ بھی یہ معلوم ہوتا کہ وہی چیز ہے اصل میں وسیلہ ذریہ ہی کو کہتے ہیں بے شک. یعنی اس کا معنی کیا ہو گئے کہ مقام محمود پر آپ ہوں گے اور وہیں آپ سفارش فرمائیں گے آپ کے سفارش کے ذریعے سے بہت سے لوگ جو ہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل ہو گئے تو یہ وسیلہ بن گیا تو اس لیے مقام محمود جس طرح سے وہ ایک صفتی نام ہے قابل تعریف مقام اسی طرح سے اس کا ایک دوسرا نام ہو جائے گا الوسیلہ اللہ عالم تو یہ معلوم ہوا کہ وہ عرش کے نیچے تو میں آؤں گا عرص کے نیچے فاقا اسد اللہ میں اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا پھر اللہ میرے, میرے اوپر میرے یوں کہیے کہ افطاہ ہوتا تعالی رہی آئی افتاح اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی کے اندر اس کے معنی یہ کہ اللہ میرے اوپر سے پردے اٹھائے گا اور میرا ذہن کھولے گا میرا سینہ کھولے گا ایک جو چیز پہلے سے پسے پردہ ہے وہ چیز کھل کے آ جائے گی یہ ایک وسیع معنی میں کہا جاتا ہے اسی طرح سے اب کسی کو اگر آپ عربی میں دعا دینا چاہیں تو یہ دعا بہت اچھی ہے اللہ تعالی اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی پر بات کھول دیں کوئی بات گنجلک نہ رہے اندھیرے میں نہ رہے تو بڑی اچھی دعائیں تو اللہ نے میرے اوپر اللہ کھول دیں گے اور مجھ مجھ میرے دل میں اپنی تعریفیں ڈالیں گے اور بہترین سنا جو ہے میرے دل میں ڈالی جائے گی الہام ہوگا کہ ایسا, ایسا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جا محمد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی گئی ہے اتنی تعریف نہ آپ سے پہلے کسی کی ہوئی نہ آپ کے بعد کسی کی ہوگی اسی لیے آپ کا اسم میں گرامی محمد ہے اسی تو حضرت حسن ابن ثابت نے جو کہا تھا بالکل انہوں نے یہ صحیح کہا تھا کہ مہو مین اس مین جن لہو فضول عرش محمود الوہاظ محمد یہ جو ہے اللہ نے اپنے نام میں سے جو ہے ان کا نام نکلا نکال لیا کیسے کہ وہ عرش والا جو ہے ہے محمود اور ان کا نام ہو گیا محمد تو اگر دیکھا جائے تو ہم کا مادہ جو ہے روٹ ورڈ حمد یہ دونوں جگہ پائے جا رہے ہیں تو حمید اور محمود اللہ کے نام ہوئے نبی کریم صلی اللہ علام کا نام محمد ہوا اور اسی طرح سے وہ یہ بھی ہے کہ اشدو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ہونے کی بات یہ ہوئی کہ کے اذان میں جو دنیا بھر میں ہر دن پانچ مرتبہ دی جاتی ہے وہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی شامل کر دیا تو اذان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ارشد النا محمد رسول اللہ نہ کہا جائے تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں ڈنکے پیٹ دیے گئے آپ کے نام کے اور اس سے بڑھ کر اور تعریف کیا ہوگی عبادت بن گیا اسی طرح سے قرآن شریف میں کہا گیا کہ نلہ و ملاسل علنبی و سلیمۃسلیم اللہ بھی درود بھیجتے ہیں فرشتے بھی بھیجتے ہیں اے مسلمان تم بھی بھیجو معلوم ہوا کہ مل آرا اور مل اسل وہاں آپ کا تذکرہ ہے حکم مل گیا ہم, ہم یہ کام کرتے ہیں تم کو بھی کرنا پڑے گا اسی لیے علماء کی اس میں بحث ہے کہ یہ درود بھیجنے کا حکم جو ملا ہے اس حکم کی حیثیت کیا ہے تو چونکہ اصول میں یہ ہے کہ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے لہذا جب حکم ملا سلو معلومات کے واجب ہے جب تک کہ کوئی قرینہ ایسا موجود نہ ہو کہ وہاں اصل جو ہے حیثیت اور پوزیشن حکم کی کہ وجوب کے واسطے ہے جب تک کہ کرینہ اس کے خلاف نہ ہو ہم اصل سے حکم کو وجوبی کے لیے مانیں گے قرینہ ایسے جیسے مثلا سورہ الجمعہ میں ہے سورہ جمعہ کے اندر سورہ الجمعہ میں ہے کہ فیضا قزیتی صلاحد و فن تشروف لڑکی وب تب فوب جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو تو یہاں حکم ہے ٹھہل جاؤ لیکن تمام امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حکم وجوب کے لئے نہیں ہے. بلکہ مست... یہ ایک طرح کی بلکہ مستعب بھی کیا مباح ہے کہ صاحب گویا یہاں یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے اٹھ کر باہر چلا جانا جو ہے وہ واجب ہے پوری امت میں یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کیوں یہ کہاں سے نکلا اس لیے کہ عام تعلیمات جو ہیں شریعت کی اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا بڑے ثواب کی بات ہے اگر ہم یہاں وجوہ کے لیے مان لیں گے تو اس کے معنی مسجد سے نکلنا ثواب ہوگا حالانکہ مسجد سے نکل کر جانا تو ثواب کی بات نہیں ہے تو بہت سی چونکہ احادیث اور اقوال اور تعلیمات جو ہمارے سامنے ہیں اس سے چونکہ کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باہر کے بجائے مسجد میں رہنا مسجد میں بیٹھنا اللہ اللہ کرنا وہاں وقت گزارنا بڑی اچھی بات ہے ایک حدیث میں ہے خیر البقاء المساجد و البقاء الاسواق بہترین مقام جو ہے وہ تو ہے بازار جہاں شیطانی شیطانیت ہر وقت ہے بہترین مقام جو ہے وہ مسجد ہے کہ جہاں آدمی جائے تو اس مقام کی رعایت کرے گا تو اللہ اللہ ہی اس کو کرنی تو اس لیے اس یہاں حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت باہت یہ بتلانے کے واسطے چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ازانود علیہسلا جمعہ تھی فسا ذکر اللہ وزر الب کہ جب اذان دی جائے جمعہ کی تو تم لوگ چل پڑو مسجد کی طرف اللہ کی یاد کے لیے چل پڑھو تب چونکہ بلایا گیا ہے تو ان کی چھٹی بھی ہونی چاہیے نہیں ورنہ اگر وہیں بلا کر کے چھوڑ دیتے تو یوں پتہ نہیں چلتا کب تک کے واسطے یہودیوں کے ہاں تو پورا دن جو ہے سب وہ اللہ کے واسطے ہے تو وہاں دوسرا کام کوئی ہو نہیں سکتا تو کیا ہم کو جب ازان جمعہ میں بلایا گیا ہے تو اب مسیحی میں بیٹھے رہے کب تک بیٹھے رہے میاں تو قرآن نے اس بات کو کھولا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اب تم جا سکتے یہاں جا سکنے کہہ کے معنی ہوں گے یہ نہیں ہے کہ جانا واجب ہے. ہے یہ علماء نے سمجھا تو میں نے کہا تھا کہ حکم جو ہے وجوف کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس بات کا کساب یہ وجوب کے لیے نہیں ہے تو سلو علیہ آمن سلو علیہ وسلم و, و تسلیمہ اب یہاں حکم دیا گیا یہ اس حکم کو ہم وجوب کے لیے مانیں یا کیا کریں یہ ہے مسئلہ تو اب علماء نے اس میں غور کیا شریعت کے جو عام ایک تعلیمات ہیں اس کا مزاج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو بعض نے تو کہا کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ پر درود بھیج دیا تو واجب ادا ہو گیا دوسروں نے کہا نہیں اگر ایک مجلس میں ایک موقع پر جتنی مرتبہ آپ کا نام لیا گیا اس مجلس میں ایک مرتبہ اگر درود پڑھ لیا اور وہ کم سے کم درجہ جو ہے وہ درود اور سلام کا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے وہ ہو جائے تو واجب ادا ہو جائے گا لیکن دوسرے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جب جب آپ کا نام لیا جائے درود پڑھنا ہے واجب ہے یہ اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مزاج دین کا آسانی کا ہے تو اس آسانی رکھی گئی ہے اور اس میں یہ کہ اگر ہم مرتبہ پڑھنے کو واجب قرار دیا جائے تو پھر تنگی ہو جائے گی اس بات سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھائی ایک مرتبہ بھی اگر کام کر لیا تو وجوب تو ادا ہو گیا اس پر نظر ہے لیکن واقعی محدثین نے کمال کر دیا کہ وہ جو آپ کا محمد ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اور یہ کہ آپ پر درود اور سلام پڑھنے کا جو اللہ نے حکم کیا اس کی تعمیل کس طرح کی کہ اگر ایک ہی حدیث میں ایک صفحے میں نہیں بلکہ ایک حدیث میں چار جگہ اگر آپ کا نام آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے پڑھ لیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کتابیں عربی میں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے تو, تو وہاں پڑھانے والے بحث کیا کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی ایک مسلمان نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے اگرچہ وہ منطق اور فلسفے کی کتاب کیوں نہ ہو لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی حالانکہ حدیث موجود ہے کہ کلو امر انصار بسم اللہ فوقتا کہ وہ اہم کام کے جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہوئی ہو وہ نامکمل اور ناقص ہے تو پھر یہ کیسے ہوا تو وہاں یہ ایک تعویل کرتے ہیں وہ پڑھانے والے استاد کہ بھائی لکھا نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی کہاں سے نکلے کہ انہوں نے پڑھی بھی نہیں ہوگی انہوں نے پڑھ لی جب لکھنا شروع کیا بسم اللہ پڑھ لی لیکن یہ کم ضروری ہے کہ یہاں لکھیں بھی اسے اس واسطے ہمیں حسن زن رکھنا ہے ایک مسلمان سے تو جو یہ کہا گیا کہ لم لمدا فی بسم اللہ انہوں نے ابتدا بسم اللہ سے کی لکھا نہیں میں کہتا ہوں کہ بھی تو یہ تعبیر کر سکتے تھے کہ صاحب بس وہ لکھنے کی ضرورت نہیں کاغذ بہت خرچ ہو جاتا ہے قلم بہت کاف, کافی چلانا پڑتا ہے سمجھنا صاحب انک خرچ ہو رہی ہے وہ بھی تو تعبیر کر سکتے تھے منہ سے کہتے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام لکھ دیتے آگے بڑھ جاتے لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ یہ کہ اپنے ہاتھوں سے جن حدیثوں کو لکھا ہے اور ہزاروں حدیثیں ایک کتاب میں جنہوں نے جمع کی ہیں ہر مرتبہ جہاں آپ کا نام ہے وہاں صلی اللہ ہے اچھا پھر یوں دیکھیے کہ بھئی یہ تو لکھنے کی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑی اضافہ کر دیا محبت میں بلکہ ان کے استاد نے جب ان کو پڑھ کے سنایا ہوگا تو اسی طرح سنایا ہوگا حدیث کو کہ جب آپ کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد نے جب سنا ہوگا تو اسی طرح یہاں تک کہ آپ صحابہ تک پہنچیے صحابی نے جب اس حدیث کو بیان کیا ہوگا تو جتنی مرتبہ بھی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور صاحبی نے کہا ہے یہ ہے آپ کے محمد ہونے کی بات اتنی تعریف تو کبھی کسی کی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی تو میں نے کہا جس طرح سے آپ محمد ہیں اسی طرح آپ احمد بھی ہیں یعنی اللہ کی تعریف آپ نے اتنی کی ہے کہ اتنی تعریف آپ سے پہلے نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی کر سکے گا اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس روز قیامت میں میرا سینا کھول دیا جائے گا اور میرے دل میں الحام کیا جائے گا اللہ کے حمد اور ستائش کا ایسی کہ میرے سے پہلے کسی کا ایسا الحام کسی اور پر نہیں ہوا وہاں کیا حلم ہوگا آپ کی تعریفوں کا کہ ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں حدیثوں میں کوئی حالت انسان کی ایسی بدلتی ہوئی نہیں ہے کہ جو جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور ثنا اور سنہ تسبیح نہ پڑھ دی ہو تو کوئی حالت ایسی نہیں تو دنیا میں آپ نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اور ثنا کی ہے اور آپ فرماتے ہیں وہاں تو میں ایسی کروں گا کیا،, کیا حالت ہوگی وہاں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سفارش بھی کوئی معمولی بات نہ سمجھیے تو میرا اس سفارش کے لیے بھی کیا کیا انتظامات ہیں کیا کیا اہتمام اس کا ہے اس سفارش کا تو یہ نہیں ہے کہ آپ چونکہ محبوب ہیں اللامیا سے زبردستی پیغام کہ دیں گے یا ٹیلی فونس پہ کہہ دیں گے اللہیا یہ میرے چونکہ امت ہے آپ کو بخشنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ اتنا سارا کچھ اہتمام کرایا جا رہا ہے سارے رسول سارے انبیاء سب کو چکر کاٹ کے آ کر کے سب سے جگ... مایوس ہو کر کے آخر آپ کے پاس پہنچے آپ بھی ایک دم فوراً ہی ہے المیا میری امت کو بخش دیجیے ایسا نہیں بلکہ یہ کہ سینکڑوں اور ہزاروں برس کے وقت تک آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے تب ادھر سے رحمتیں متوجہ ہوں گی حکم ہوگا اجازت ہوگی تب جا کے کہیں سفارش ہوگی یہ اللہ کا جاو جلال تو فرماتے ہیں کہ سم مقالہ پھر اللہ فرمائیں گے اے یا محمد عرفا راسک سلطوطا اشفا تو شفا فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھاؤ مانگو تم کو دیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی تو میں فار فا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا پروردگار میری امت میری امت فیوقال کہا جائے گا اے محمد جنت میں اپنی امت سے ہر اس کو, اس کو داخل کر دیجئے کہ جس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں بے حساب لے جائیے ان کو جن جنت میں اور یہ جن یعنی مطلب جن کا حساب و کتاب ساری امت کا نہیں بلکہ یہ کہ امت کے وہ افراد جن کے لیے یہ طے کیا جا چکا کہ اب ان کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے وہ افراد پہلے پہلے تو ان کو لے کے جائیے یہ جنت میں اور ان کو کہاں کیسے لے کے جائیں باب الایمن ایک دروازہ ہے جنت کا ان دروازوں میں سے اس دروازے سے جس کا نام باب الایمن ہے اس سے تو اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجیے جن کے بارے میں طے ہو چکا ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ جن کا حساب و کتاب نہیں ہونے کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا میں انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ معصوم نہ صحیح لیکن معصوموں کے جیسے رہے ہیں ان کے زندگی کے کارنامے ایسے ہیں کہ اس کے بعد جو اور چھوٹی موٹی غلطیاں اور بندہ بسریں خطائیں ہوں گی تو اللہ کو تو معلوم ہے کہ ان کی خطائیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ نہیں یہ بے حساب جانے والے لوگ ہیں ان کو جنت کے دروازوں میں سے جو بابل الایمن ہیں ان کو اس میں داخل کریں لیکن اس کو یہ ماننی ہے کہ یہ کسی اور دروازے سے نہیں جا سکتے یہ اور لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اور دروازوں سے بھی جانے میں مطلب یہ ہے کہ ایک دروازہ تو خاص ہے ان کے لیے ان کے احترام میں ان کے اعزاز میں ان کے ریسپیکٹ میں لیکن یہ مطلب نہیں کسی اور دروازے سے نہیں جا سکتے اچھا صاحب تو اور آپ نے فرمایا اچھا جی وہ دروازے یہ کیسے ہوں گے جیسے ہمارے دنیا میں گھروں کے دروازے ہیں ہمارے بلڈنگوں کے دروازے ہیں ایسے ہوں گے تو پھر تو سالہ سال لگیں گے جنت میں جانے کے اندر آخر امت بھی تو کتنی بڑی ہے اس لیے آپ نے فورن فرمایا و لدین افس محمد انسرا بینک او کما بئی نمکر فرمایا, فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے ان دروازوں کے جو چوکھٹیں مسرا چوکھٹ کو کہتے ہیں جو ادرآدر کی جو ہیں کیا کہیں گے اس کے دروازوں کی لکڑیاں فرمایا کہ ان میں فاصلہ کتنا ہے ایسا جیسے مکہ اور حجر حجر جو ہے یہ بحرین میں ایک بستی تھی تو مکہ بحر کلزم کے پاس ہے ریڈ سی کے پاس اور حجر کہاں ہو گیا جو یوں کہیے کہ پرشین گلف کے پاس تو جتنا یہ فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے گویا کے جنت کے دروازوں میں جو چوکھٹیں ہیں وہ ایک لکڑی سے اور دوسرے لکڑی تک اتنے بڑے دروازے ہیں یا آپ نے فرمایا جیسے مکہ اور بسرا بسرا شام میں ایک شہر ہے اردون کے پاس بسرا سیریا کے علاقے میں آتا ہے تو مکہ اور بسرا کے بیچ میں اتنا جتنا فاصلہ ہے اتنا دروازہ جو ہے اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں تو یہ حالت وہ یوں کہیے کہ تمام دروازے اتنے بڑے بڑے ہوں گے یہ حدیث ہو گئی بس انشاءاللہ اللہ آئندہ مجھ سے دیکھو یہ غلطی ہوئی تھی یعنی کیا مطلب کہ میں نے ایسا لفظ بول دیا تھا کہ لفظ کو اگر اس کو ایسے کا ایسے ہی لے لیا جائے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو دیکھو انہوں نے جھوٹ بولا ہے حالانکہ نیت وہ نہیں تھی بلکہ اسلام مقصود تھی لوگوں کی ایک طرح کا یوں کہی ہے کہ ایک, ایک, ایک, ایک کردار اس طرح دکھلا کر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ان کے معبود جو تھے بتخانے خانے میں ان کو توڑ دیا اور ایک بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا تو جب بتخانے میں اپنے بتوں کا یہ حصہ دیکھا لوگوں نے تو کس نے کیا کس نے کیا تو کہا گیا وہ نہ ہو ابراہیم ایک جوان آدمی ہے اس کی حرکت ہوگی کیونکہ وہ ہمارے بروں کو بوتوں کو پورا کہتر آئے. بلکہ یہ آیتیں گزر گزری ہیں تو لال لوم یشون لا اس کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے تاکہ اس کی سزا جو ہے وہ ایسی بھیانک ہو کہ لوگ بھی ذرا ایش کر اٹھے تو اس واسطے کہ منفالحاظہ بیال اتنا بڑا ظالم آدمی جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام لائے گئے لائے گئے تویال اتنا یا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم تم نے یہ حرکت کی ہے کال بل فا ل کبیر ہوں ان قانو انتخون ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی نے بڑے بتنے کیا ہوگا اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولنا جانتے ہیں تو بل فا ال کبیروم حاضا فس ادو ہم اگر یہ بولنا بولنا جانتے ہیں تو ان سے پوچھ لو تو یہاں جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو یاد کر کے, اس کے ذکر کریں گے کہ دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ بلفال کبیروم ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا ان سے پوچھ لو لیکن اس کو بھی یاد کر کے اور پریشان ہوں گے تیسری بات یہ کہ وقل ونی سکیم جس وقت وہ لوگ اپنے خاص دن منانے کے لیے جا رہے تھے باہر تو ان سے کہا تم بھی چلو انہوں نے کہا میں تو سقیم ہوں تو سکیم کا معنی یہ ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا جیسے میں کہتے ہیں کہ بھائی میری طبیعت برابر نہیں ہے تو یہ ہے سقیم ہونے کے معنی اس کے انہوں نے یہ سمجھا کہ بیمار ہیں طبیعت خراب ہے چھوڑ کے چلے گئے تو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے لیکن دل میں پریشانی تو تھی تو سقیم کلف بول کر اپنی جگہ انہوں نے تو مراد لیا یہ کہ دل کی پریشانی اور لفظ ایسا استعمال کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ بیمار ہے چھوڑ کے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی یاد کر کے پریشان ہوں گے کہ نہیں نہیں آج میری اگر انہی لفظوں کی پکڑ ہو گئی چاہے میری نیت یہ نہ رہی ہو مطلب کیا ہے میری نیت چاہے اچھی ہو لیکن لفظوں پہ بھی اگر پکڑ ہو گئی تو اس واسطے میں سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب امبیا ایسی ضرور قدر پیغمبروں کا حال یہ ہوگا وہ پریشان ہوں گے وہاں دوسروں کا کیا ٹھکانہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جو دروازے ہیں ان کی دو بازو میں ایسا فاصلہ ہے جیسے مکہ اور حجر یا ہجر اور مکہ تو مطلب یہ کہ مکہ اور حجر کہا یا ہجر اور مکہ کہا کونسپٹ کس انداز میں آپ نے فرمایا تھا راضی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ پہلے آپ نے مکہ اور حجر کہا تھا یہ ہجر اور مکہ حضر کا لگ پہلے بھی آ چکا ہے وہ ایک ایک بستی ایک شہر تھا اس زمانے میں بحرین کے اندر تو مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو سعودی عرب ہے وہ ایک کنارے سے لے کر کے اور دوسرے کنارے تک بحرین تک یہ اتنے بڑے بڑے دروازے جو ہیں وہ ہوں گے جنت میں <تصفيق> حدثنا محمد بن ضريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابو مالك العشجعي نبي حاجم ونبي حريرة وابو مالك ابن ابن حراش نبي حزيف قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى الناس فيقوموا المؤمنون حتى تزلفوا لهم الجنة فياتون آدم عليه السلام فيقولون يا آبانا استفتح لن الجنة فيقول وعال أخرجكم من الجنة إلا قطية أبيكم آدم لست بالصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن ابن إبراهيم خليل الله قال فيقول ابراهيم عليه السلام لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء من وراء من وراء وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تقليما فياتون موسى عليه السلام فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله تعالى وروحه فيقول عيسى عليه السلام لست بصاحب ذلك فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم ويوذن له وترسلوا الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمروا أظلكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كالبرق كمر البرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجعوا في ترفة عينين ثم كمر ذيح ثم كمر الطير وشد الرجال تجريبهم اعمال تجريبهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا قال وفي هافتي الصراط كلاليب معلق مأمورة تأخذه من او میرت من او میرت تو حضرت روایت ہے اور اسی طرح سے ابو را دو دوستوں کے ساتھ ان دونوں سے روایت ہے اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں حضرت وضائفہ بھی ابو رحرا بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو مومنین کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ان کے واسطے جنت قریب کر دی جائے گی تو مگر یہ کہ جنت میں, میں جائیں گے تھوڑے ہی وہ کبھی اجازت نہیں ہے جنت میں کون جائے گا یہ تو نہیں معلوم نہیں ابھی فیاتون آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے ابا جان ہمارے لیے ذرا جنت کھلوائیے تو وہ فرمائیں گے اور تمہارے باپ کی خطا کے کی سوا کسی اور چیز نے تم کو جنت سے نکالا تھا مطلب کیا ہوا ابا جان کہتے آ رہے ابا جانی کی خطا سے تو نکلے تھے تم جنت سے تو ابا جان آج کہاں سے سفارش کر دیں گے لطب بےاہ ر میں اس کام کے لیے نہیں ہوں تم جاؤ میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ, کہ ابراہیم فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں میں تھا خلیل کیونکہ کہیں گے کہ آپ تو خلیر خلیل الرحمان تھے تو فرمائیں گے ہاں میں تھا خلیل لیکن جاؤ جاؤ میرے پاس سے جاؤ پریشانی ہوگی وہاں اے مدو علاء موسا اللہ کلّ تم جاؤ موسا کے پاس جن سے اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں جاؤ عیشا کے پاس جو اللہ کے کلمہ اور ان کے روح ہیں عیشا کے فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور الامانہ اور الرحم جو ہے وہ روانہ کیے جائیں گے تو الامانہ اور الرحم یہ ہیں دو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے کیوں کہ یہ کہ پیغمبر کی علیہ سلاط جیسے آپ کی سفارش ہے اور آپ آخرت میں وسیلہ بنیں گے اسی طرح سے وسیلہ امال کا بھی ہوگا وہ امال میں وسیلہ سب سے زیادہ بننے کی صلاحیت کن میں ہوگی وہ ہے الامانہ اور الرحمے امانہ جو ہے وہ سچائی کے بغیر نہیں ہو سکتا کسی آدمی میں اگر صدق اور صداقت اور سچائی نہیں ہے وہ امین کہاں سے ہوگا جھوٹا آدمی امانتدار ہو ہی نہیں سکتا تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہوئی جھوٹ تو جھوٹ کا تعلق ہے زبان سے اور امانت کا تعلق ہے انسان کی اپنے کیوں کہیے کہ اس بات سے کہ اس وہ حرام خوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا یا کسی کی امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ اس میں خرد برد کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ جھوٹ اور امانت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تو نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ضد ہے کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ صرف الفاظی کے دائرے میں نہیں ہے کہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو جھوٹ ہی بولے گا بلکہ عمل کا بھی عمل سے بھی جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے تو کسی کے اگر ہمارے پاس راز ہیں ان کو راز کو راز نہ رہنے دینا یہ بھی ایک طرح کا یہ ایک سچائی کے خلاف بات ہے کیونکہ کسی آدمی نے اگر ہمارے پاس راز رکھا ہے تو اس نے ہم کو سچ سمجھا تھا لیکن ہم نے اس کا راز جب کھول دیا تو اس کے معنی یہ ہو گئے ہم نے ظاہر کر دیا ثابت کر دیا کہ ہم سچ نہیں ہیں ہم تو جھوٹے آدمی ہیں ہمیں راز نہیں بتانا چاہیے تھا تو اصل میں امانت صرف کے ساتھ ہی ہو سکتی جھوٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ سچائی جو ہے یہ تو ساری اچھائیوں کی جڑ ہے اور جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے تو اس لیے ایک تو امانت دوسرا رحم رحم اور مہربانی اگر ہے تو دنیا میں خیر ہی خیر ہے اور رحم اگر اٹھ جائے تو دنیا کا نظام ہی چلنا مشکل ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی جب اس پوری کائنات کو بنایا تھا تو سب سے پہلی جو صفت جو تھی وہ اللہ کے رحمت تو اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو لکھا تھا اور قلم کو جو چیز لکھنے کے لیے حکم دیا تھا سب سے پہلے اس کائنات یونیورس کے بننے سے پہلے وہ یہ تھا کہ سبق رحمتی علاگی میری رحمت میرے غذب پر غالب رہے گی تو اللہ نے سب سے پہلی چیز لکھنے کا یہ حکم دیا تھا تبھی تو دنیا میں ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی ورنہ سانس بھی نہیں لے سکتا کوئی چیز پیدا ہی نہ ہوتی تو رحمت کی وجہ اسی طرح جب یہ جب پوری کائنات اللہ کی رحمتوں کی رحمت کے مظاہر ہیں تو پھر دنیا میں بھی انسان اور ساری چیزیں رحمت سے ہی چل رہی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کری تو آسرم نے فرمایا اللہ تعالی نے رحمت کے سو حصے کیے تو ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھیں وہ جو ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اسی کا یہ اثر ہے کہ ایک جانور بھی اپنا پیر اٹھاتے ہوئے اس کا خیال لگتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ جو ہے اس کے پاس وہ اس کے پیر کے نیچے نہ آ جائے تو یعنی مطلب کیا ہوا کہ انسان تو انسان اور جنات تو جنات بلکہ جانوروں میں بھی جو بے عقل جو, جو جا سمجھے جاتے ہیں بے سمجھ ان میں بھی اتنا شعور اسی محبت کی وجہ سے اسی رحم کی وجہ سے تو اللہ نے ایک درجہ سو میں کا یہ دنیا میں اتار کر اور ساری مخلوق میں اس کو تقسیم کر دیا اس سے یہ پوری پورا نظام چل رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے راتوں کو جاچتی ہے اور ماتھے پر اس کے فکر نہیں پڑتا اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو کیسے بچے پلتے کسی دوسرے کے بچے کو تو کوئی عورت گود میں بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہو سکتی لیکن یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سو میں کا ایک حصہ دنیا میں اتارا اور ننانوے حصے اپنے پاس رکھے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے 99 حصوں سے تو یہ رحم ہے انہی دو, کو دو چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجیں گے فتقو بانی جمبتی سیراطی یمین و شیمانن کہاں بھیجے جائیں گے یہ دو چیزیں امانت اور رحم یہ دونوں وہاں ایک خاص شکل اختیار کر کے اور پل سراغ کے دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گے ایک طرف امانت دوسری طرف رحم وہاں کھڑے ہوں گے کہ جس کا جتنا تعلق امانت اور رحم سے ہوگا اتنا ہی وہ یہاں پلسراہ سے کامیابی سے نکل جائے گا اور جس کا جتنا تعلق کمزور ہوگا اتنا ہی اس کو مصیبتیں پلسراہ سے گزرنے پر ہوں گی تو معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ توجہ امانت اور رحم اور مہربانی ان دو چیزوں کا پاس لحاظ زیادہ کرنا چاہیے اگر یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں انسان نے جھول نہ دکھلایا اور لوز نہ کیا باقی آماد ان شاء اللہ ٹھیک ہوتے چل جائیں گے اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ وہاں قیامت میں کام آئیں گی تو فیمر اب چنانچہ فرمایا تمہارے تم نے اول اولا درجے کے لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے برق تو برق کا مطلب کیا ہے بجلی جو ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا وہ لائٹنگ جو ہوتی ہے بادلوں میں البرق اسی سے یہ اس کو بھی ہم برق کہتے ہیں یہ بجلی جو ہے الیکٹریسٹی تو تمبے کے اول درجے کے لوگ ایسے گزریں گے جیسے برق تو راضی یہ کہتے ہیں صحابی میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یہ بجلی کے گزرنا گزرنے کی طرح سے کیسی کوئی چیز گزرتی ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جیسے بجلی کی طرح گزر گئے کیا اس کا حاصل کیا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس بجلی کو نہیں دیکھا کیسے گزرتی ہے اور پل بھر کے اندر وہ لوٹ کر سمٹ جاتی ہے پھیلتی ہے جیسے آپ نے دیکھو لائٹننگ جو ہے بادلوں میں پھیلتی ہے اور ایک دم سمٹ آتی ہے تو یہ جو اس کا گزرنا یہ ہے اتنی تیزی کے ساتھ کہ پل جھپکتے ہی وہ پہلی اور, اور سمٹ گئی اس طرح سے اول درجے کے لوگ پل فراج سے گزر جائیں گے پھر دوسرے درجہ کس کا ہوگا کہ جیسے ہوا کی طرح گزر جائیں پھر گزرنے والے ایسے گزریں گے جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے اور اسی طرح سے مضبوط قسم کے جو انسان اگر دوڑ کے گزرے ارجال رجول کے جمع ہے مرد سخت یعنی جو, جو جوان قسم کے اور مضبوط تندرست مرد ہوں اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ الرجال کی بجائے یہاں الرحال کی باز کی راہ ہے تب شدر الرحال کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے سواری گزر جاتی ہے تو تجری بھیم امال ہوں یہ گزرنا جو ہے یہ کس بنیاد پر ہوگا کوئی بجلی کی طرح گزر رہا ہے تو کوئی ہوا کی طرح گزر رہا ہے تو کوئی پرندہ کی طرح گزر رہا ہے یہ کیوں کس بنیاد پر فرما تمر تجری بھیم امال ہوں. یہ ان کے آمان جیسے ہوں گے ویسے ہی ان کی رفتار ہوگی اسپیڈ جو ہے وہ آمان اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے گاڑی میں برابر گیس ہے سارا اس کے اندر سب کچھ ہوا وغیرہ ساری چیزیں خوب ٹھیک ٹھاک ہے گاڑی ٹھیک سے جائے گی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اور اگر اس میں فیول کی پرابلم ہے جناب اسی طرح سے کیا نام ہے آئل کی پرابلم ہے ایئر برابر نہیں ہے تو گاڑی گڑبڑ کرنی ہے تو عمار جو ہیں یہ ایک طرح کی انرجی ہیں اس ایمان کے لیے جو ایمان انسان کو جنت میں پہنچانے والا ہے یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے اپنے انداز میں کہا الس عاد الکلیم و طیبو ولامل فالحو اللہ کی طرف کلمہ طیبہ جو ہے وہی چڑھاتا ہے وہی چڑھ کے جاتا ہے اور اس کو اٹھانے والی کیا چیز ہوتی کلم کومل اس والا ہے نیک عمل جو ہے وہ اس کو اوپر اٹھاتے تو معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ بس ایک جہاز ہے ایک گاڑی ہے ایک تھوڑی دیر کے بعد لیکن اس کے بعد انرجی وہ انرجی جو ہے وہ امال ہیں تو تجریب ہیم امال وہ نبی یو کم اور تمہارا نبی جو ہے یعنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھڑے ہوئے ہوں گے پلسراد کے اوپر اور وہاں کہتے ہوئے ہوں گے ربی سلم سلم یعنی پروردگار سلامتی امن, امن امن امن یہ پکارتے ہوئے ہوں گے کیونکہ اللہ اس روز جیسے کہ اور پیرے حجی میں گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء یہ کہیں گے کہ آج سے میرا رب اتنا خدبناک ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا تو وہاں اسی اسی کہ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے یا اس فضا اور ماحول کی وجہ سے نفسی نفسی ہر ایک کے منہ سے نکلتا ہوا ہوگا سوائے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ نفسی نفسی نہ کہیں گے وہ تو سلیم سلیم اللہ امن امن سب کے لیے امن حتہ تاج و العباد الحباد یہاں تک کہ بندوں کے امال جو ہیں وہ بڑے کمزور پڑ جائیں گے مطلب کیا ہوا اچھے اچھے عمل والے تو اس طرح گزر جائیں گے اب رہ گئے بڑے آجز عمل والے فرمایا کہ اب چلنے کی طاقت یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا چلنے کی طاقت نہیں یہ سوائے گٹھلوں گوٹن... چلنے گٹھلے چلنے. چلنے جانتے کبھی چلے تھے کہ نہیں چلے تھے ہاں یاد ہے گٹھلوں چلنا یہ ہے زعفران یہاں تک کہ وہ گٹھلوں چلے گا اس کے ساتھ آپ نے فرمایا پلسرات کے دونوں کناروں پر آنکھڑے لگے ہوئے ہوں گے لٹکے ہوئے اور وہ اس بات پر معمور ہوں گے کہ وہ اس کو پکڑیں جن کے پکڑنے کا ان کو حکم ملا ہوگا یعنی مطلب میں نے پچھلی دفعہ جب یہ لفظ آیا تھا اور حادیث میں میں نے کہا تھا وہ آٹومیٹک چلتے ہوئے گے یہ تو آٹومیٹک کا مطلب یہی ہے یہ میں نے تھا کہ ایسا لگے گا جیسے یہ خود چلنا ہے لیکن اس کو یہ معنی نہیں ہے کہ جس جو بھی آئے اس کو کھینچ کے ڈال دے اچھے کو چھوڑے نہ برے کو چھوڑے بلکہ اس کا چلنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا وہ آکڑا پکڑے گا اس کو جس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈالا جانا ہے فمخوسن نہ جن ومکھ النار فرمایا کہ جو اس روز اگر زخمی ہو کر بھی بچ گیا نکل جائے گا لیکن جو اس کے آنکڑے میں پھنس گیا اس کو جہنم میں گر جانا ہے لدی نفس ابی لدی نفس اور ابو رحرا کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو رحرا کی جان ہے جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت میں ستر سال تک کوئی چیز گرے اگر کوئی چیز ڈالیے اوپر سے کتنی تجزی سے آتی ہے لیکن اس چیز کو نیچے تک جانے میں ستر سال لگیں گے اتنی یوں کہ یہ کہ گہرائی ہے اور پورے جہنم کی آگ سے بھری ہے حد ثنا بن تبن الد وی صاق ابراہیم قال قطع حدثنا جرید امین مختار ابن فلفل فلا نصب نے مالکن قال قال رسول اللہ وانا انسر المبیاء طبعا. حضرف عنص نے مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی پہلا شخص ہوں گا کہ جس جو صفات کرے گا جنت میں یا جس کی صفات قبول کی جائے گی جنت کے معاملے میں اور میں سارے انبیاء میں سب سے زیادہ یوں کہیے کہ ماننے والے میرے ماننے, ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے تمام انبیاء میں اس دن تو یہ اس امت کی تعداد ساری امتوں سے بڑھ کر ہوگی <تصفح> وہی اس حاک ابن ابراہیم کالا قطعی بحدسنا جریر انین مختار ابن فلفل ان عَنْ انص ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسفا فل و وناک سر المبیا تبان انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کے بارے میں شفاعت کرے گا یا یوسفا پڑھا جائے تو جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شفاعتیں بھی دو طرح کی ہیں ایک کو ہم کہیں گے شفاعت صغرا اور دوسری شفاعت کبرا یہ یوں کہیے کہ اس کے یوں کہہ سکتے ہیں ایک ہے شفاعت خادثہ اور دوسری ہے شفاعت عام تو جہاں تک شفاعت خادثہ کا تعلق ہے اور اس کا بھی ذکر حدیث حدیسوں میں ملتا ہے مثلاً یہ کہ حافظ قرآن کا کی صفات اپنے خاندان کے بارے میں علماء کی سفارش صفات یا اسی طرح سے فلانا کام کرنے والی کی صفات اچھے اعمال کرنے مختلف اس طرح کے ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں یہ چیزیں ان کو کہیں گے صفات سورہ یا صفات خاصہ اور ایک ہے شفاعت عام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اولین اور آخرین کے لیے اس میں بھی پھر آپ کی صفاتیں ایک تو ہوں گی اس لحاظ سے عام ہوگی کہ اولین اور آخرین کہ حساب اور کتاب جب تک نہیں شروع ہوگا تو سب پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا عہدہ کھلتا ہے کیا ہماری منزل ہوتی ہے کیا ہمارا رزلٹ نکلتا ہے نتیجہ سامنے آتا ہے سخت پریشانی ہوگی تو ہر ایک یہ چاہے گا جو ہونا ہے وہ ہو جائے آ آج جائے آج آج آج آج سامنے کھل کر تو تب اس پریشانی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی اور آپ کی صفحات کے نتیجے میں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اس صفحات سے فائدہ پہنچے گا ساری امتوں کو سارے انبیاء علیم السلام کی امتوں کو اور ایک صفات ہوگی آپ کی اپنی امت کے لیے جو حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں اس میں آ چکا ہے امتی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تو صرف اپنی امت کے لیے آپ کی سفات ہوگی تو یہاں جو آپ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ جنت کے معاملے میں میں پہلا آدمی ہوں گا جس کی شفا... شفاعت قبول ہوگی تو شفاعت عامہ جو ہے اور آپ کی امت کے بارے میں شفاعت یہ پہلے ہوگی اور خاصہ جو ہیں جیسے اولاد کا ماں باپ کے حق میں یا اسی طرح سے علماء کا اپنے مستفیزین کے حق میں وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے یہ صفات خاصہ کہلاتی ہے یہ بعد میں ہوگی پہلے تو نبی کریم علیہ وسلم کی شفاعت آئے گی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انا اکثر الانبیاء اس سارے انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار اور فالوور جو ہیں وہ میرے ہی ہوں گے تو یہ امت اپنی تعداد میں ساری امتوں سے پڑی ہے وہاں دس نبو قریب محمد ابن العلی عن عن عن قال قال بابل جبنی مالک ہی کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے امبیا میں سب سے زیادہ سروکار رکھنے والا ہوگا اپنی یعنی امت کی تعداد سب سے زیادہ میری ہوگی قیامت کے دن اور میں ہی پہلا آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا یعنی جنت کا دروازہ کھلوائے گا آگے بھی آ رہی ہے یہ حدیث اچھا دسنا ابو بکر ابن حدثنا حسین ابن علی انزد عنل المختار ابن فلفل قال قال کال ابن مالک رسول اول لم يصدق مایوس من ما صدقتو و ان من ما يصدقو من امتی واحد تو انس ابن المانک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا جنت میں اور جتنی میری تصدیق کی گئی ہے امبیا میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی یعنی آپ کو ماننے والے زیادہ ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امبیا میں بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان کی امت میں سے ایک آدمی کے سوا اور کسی نے تصدیق ہی نہیں کی ایک ہی آدمی ایک امت ہی بن کے رہ گیا تو ایسا بھی ہوا اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک بات یہ بھی آ گئی کہ آپ کی امت جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی ابھی عورتوں میں جو ہیں وہ آواز نہیں کریں تاکہ دوسرے بھی سن سکیں وہ بچوں کو آواز تو برابر آ رہی وہ ہاتھ دسن عام ربن محمد ناقد وزو ربن ہرب کالا ہاتھ دسن حاصم ابن القاسم قال حدثنا سلیمان بن المغیر عن ثابت عناس بن مالک قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بکا امیرتو لا افتح لیا دن قبلک عناس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا میں جنت کے دروازے پر قیامت کے دن آؤں گا اور میں اس کو کھلوانا چاہوں گا تو جو نگہبان ہوگا ذمہ دار وہ کہے گا کون ہیں آپ تو میں کہوں گا محمد تو وہ کہے گا آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے میں آ کے میں آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں اس دروازے کو جنت کے دروازے کو تو سب سے پہلے آپ تشریف لے جائیں گے جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے کہ آپ کی یہ عظمت اور آپ کی اہمیت قیامت کے دن اس طرح سے کھلے گی اسی لیے یاد ہوگا میں نے بہت پہلے بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ دو تین دفعہ کہا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور وہ خاتم الانبیاء کے بھی اس لحاظ سے کہ بھئی یہ سب سے آخر میں آئے یہ تو واقعہ ہے سب سے آخر میں آئے لیکن یہ ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کو فضائل میں بیان کیا جائے یعنی یہ کہ یہ سبب آپ کی فضیلت کا نہیں ہے بلکہ یوں کہی میں اب لفظ ٹھیک آج یعنی یہ آپ کی فضیلت کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ آخر میں تشریف لائے بلکہ آپ کی فضیلت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آخر لائیں دور میں فرش میں سبب اور نتیجہ دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ کا آخر میں آنا یہ ہے فضیلت کا سبب نہیں بلکہ یہ فضیلت کا نتیجہ ہے سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ سارے انبیاء کی نبوت کا سلسلہ نبوت اگر کمال کا نام ہے تو یوں کہ یہ کہ کمالات کا سلسلہ پیغمبروں کے وہ آپ پر جا کر منتح ہوتا ہے پورا ہوتا ہے سمجھ میں مطلب ہے تو جس کو اللہ جامع نے جو کہا ہے عبدالرحمان جامی نے آپ لوگ بہت پڑھتے ہیں اس شعر کو مگر اصل میں اس کے معنی یہی ہم اس کے دوسرے وہ ظاہری الفاظ کے معنی لیتے ہیں وہاں یہ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری ان چخوبہ ہما دارن تو تنہا داری کہ حسن یوسف بھی آپ میں ہے اور دم عیسی بھی آپ میں ہے عیسیٰ علیہ السلام پھوک مار دیتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بطور موجدے کی خوبصورتی دی گئی تھی اور اسی طرح سے حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کو جو ہے یدہ دی گئی تھی تو یہ, یہ آپ کو حاصل تھا ساری وہ خوبیاں جو اور امبیا کو ملی وہ آپ کو ملی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کمالات جو امبیا میں منتشر تھے وہ سارے اور وہ ظاہر ہے وہ کمالات کو یہ تھوڑی تھے کہ صاحب کہ کسی کا قبض جو ہے پانچ فٹ کا ہے کسی کا قبض چھ فٹ کا ہے کسی کا یہ مطلب نہیں کوئی موٹا ہے تو کوئی پتلا ہے کمالات نبو بھی مراد ہیں کہ پیغمبرانہ کمالات جو م... ہر... ہر ایک میں تھے وہ سب کے سب ان کا مرجا ان کا مرکز وہ آپ کی ذاتی کرامی ہے رتنانوت رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ بات کی جو لوگوں کے سمجھنا ہی مشکل ہے اور اسی واسطے جناب عجیب باتیں سمجھتے ہیں نہیں فتویٰ دیتے ہیں فتویٰ دینا آسان ہے اطلاع رحمت اللہ عرہ نے یہ بات کہی ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور انبیاء کی نبوت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ہم یوں کہیں کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی کہ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ستارے اور چاند اس میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے تو سب کہتے ہیں کہ بھائی سورج کی روشنی جو ہے وہ ان پر اثر کر رہی آیا تو دیکھنے کے لحاظ سے سورج کی روشنی اپنی روشنی ہوئی ہے اس آسمانی دنیا میں اور باقی ستارے اور چاند کی روشنی سورج سے مل رہی ہے دیکھنے میں ایسے ہی ہے اب سورج کو پھر اور روشنی کہاں سے آ رہی ہے اسے کچھ مسئلے کو جانے دیا جائے کہیں نہ کہیں تو آ رہی ہوگی لیکن ان ستاروں اور چاند میں روشنی سورج سے آ رہی اور سورج کے بارے میں ہم ہمارے دیکھنے کے لحاظ سے کیا ہے میں اس کی اپنی روشنی ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنی نبوت ہے ذاتی کہیں گے اس کو یعنی وہ کسی اور کی نبوت کا فیض نہیں ہے بلکہ براہ راست نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے آپ کی نبوت کسی اور کے سہارے نہیں ٹکی ہوئی ہے لیکن اور انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ اور انبیاء کی نبوت کو سہارا ملا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ اسی بات سے تو قرآن شریف میں یہ بات کہی گئی وحید اخر نامین النبی کا وحید اخر اللہ میسا کا نبی علماطمن کتاب وحکمت رسول مصدق المام کو ہم نے یہ عہد لیا تھا سارے سے تو میں تم کو نبوت دوں گا کتاب دوں گا اور پھر ایک رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا جو اس کو تمہارے ساتھ ہے اور انبیاء کے لئے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اور انبیاء تمہاری تصدیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اور انبیاء ہوں گے یہ بات نہیں کہی گئی ان سے تو کہا گیا ایمان لا ان پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے وہ پیغمبر آئیں گے وہ تمہاری سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے تصدیق کرنے والا جو ہے اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کی تصدیق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تمہاری نبوت یہ معنی ہے تو اب فرق کیا ہوا نبی کریم کو کی نبوت کسی کی تصدیق کے ساتھ نہیں جڑی مگر ہر نبی کی نبوت نبی کریم صداسلم کی تصدیق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سمجھ میں بات یہ ہے آپ کے خاتم المبیا ہونے کے معنی جب آپ ایسے ہیں کہ سارے کمالات نبوت کے آپ پر جا کر منتعی ہو رہے ہیں تو اب اس کی دو ہی صورتیں تھیں یہ تو بالکل شروع میں آپ آتے یا بالکل آخر میں آپ آتے تو اب زائر کے آخر میں لانا ہی جو ہے وہ موقع کے مناسب بات ہے کیونکہ ابتدا میں آپ آتے کتنوں پہ آپ نبوت کرتے آخر میں آئے تو جب دنیا بھری ہوئی تھی سب پر آپ کی نبوت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی نمبر دو یہ ہے کہ جس طرح سے ایک فرد انسانی وہ دنیا میں جو آتا ہے تو اس کا ایک ایک بچپنا ہوتا ہے سمجھ میں آج اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی بیبی ہوڈ ہے پھر چائلڈ چائلڈہڈ ہے پھر اس کے بعد ایجر ہے اس کے بعد پھر جوانی ہے پھر ادھیڑ عمر پھر بڑھاپا اتنے مرحلے ایک فرد کی زندگی میں آتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے پورے نوع انسانی کے بھی یہ مرحلے اور آئے ہیں بچپنا جوانی اور بڑھاپا تو اگر بالکل شروع میں آپ آ جاتے تو آپ کے کمالات کو کون سمجھتا آپ کو ایسے وقت دنیا میں بھیجا کہ دنیا دنیا انسانی اپنی جوانی جبانی پہنتی آپ کے کمالات کو سمجھا کیا بول رہے ہیں آپ یہ لوگوں نے اس وقت سمجھا تھا کہ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں ان الفاظ کے مرادات کیا ہیں یہ اس وقت سمجھا گیا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس لیے آخر میں آپ کو لایا گیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے اگر یہ لفظ کہا جائے کہ آپ نبی الانبیاء تھے نبی الانبیاء تھے یعنی آپ سارے نبیوں کے بھی نبی تھے تو بات صحیح ہوگی جب سارے نبیوں کے نبی تھے تو جنت جس کا راستہ بتانے کے لیے سارے انبیاء دنیا میں آئے ہیں اس جنت میں پہنچنے کے واسطے ذریعہ کس کو بننا چاہیے سب سے بڑا ذریعہ ظاہر ہے کہ اس کو جو نبی المبیا ہے اس لیے آپ تشریف لے جائیں گے پہلا دروازہ آپ ہی کھلوائیں گے تو یہ اصل بات ہے حدثنی یونس، یونس ابن قال ان ابن باب قال عن حد اخبر آپ نے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال نبی ان اختبی دعوتی وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جس کو وہ مانگتا ہے یعنی ایک دعا ہے کا مطلب کیا ہوا ہر نبی کو ایک یہ حق دیا گیا ہے کہ تم ایک دعا جس وقت بھی وہ دعا تم مانگ لو وہ جس کا حق تمہیں دیا جا رہا ہے وہ ضرور قبول ہوگی ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی لیکن فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا یعنی مطلب کیا ہوا جو حق مجھے دیا گیا ہے یعنی ایسی دعا کا کہ جو ضرور قبول ہوگی میں اپنی اس دعا کو میں محفوظ کر کے رکھوں کہ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کے طور پر میں اس کو استعمال کروں حدثني احمره رت ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي اخبره ان باهرره قال لكعب الاحبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه يدعوها فانا اريد ان الله ان افتدي دعوه شفاعه لامي يوم القيامه فقال كعب لابي هريره وانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باث وهي ہے کہ ہر نبی کے کو ایک دعا کا حق دیا گیا اور میں اپنی دعا کو صفات کے طور پر قیامت میں استعمال کروں گا تو کعب جو ہیں کعب احبار وہ تابعین میں ہیں انہوں نے ابو رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا, کیا آپ نے سنا تھا یہ آپ نبی کریم وسلم کو یہ فرمانا مطلب یہ گھانا کے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں مگر مطلب یہ تاکید کے واسطے انہوں نے پوچھا یق تو ابو ریرہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا ہے آپ سے حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا جرید انمارا وہو ابن القاقا نبی زرع نبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکل نبین دعوت مستجاب یدو بہا فیستجاب لہو فیعطاہا وانی اختبات دعوتی شفاعتن لیمتی اوم القیامہ مضمون وی ابو ریرہ کی اس حدیث میں بھی صرف وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعوت دی گئی ہے یا دعا, دعا دی گئی ہے مقبول یعنی مستضاب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ضرور قبول کیا جائے گا وہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی اور وہ اس کو دیا جائے گا جو بھی مانگے گا لیکن میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر کے رکھا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اس کے ذریعے سے آه. حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن بسواده حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عامر بن ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم عليه السلام رب اننا ان اضلنا كثيرا من الناس فمن تب یعنی وکال عیسا علیہ السلام ابادیم فرفا وکال اللہ جبریل ادہ الا محمد و رب کا عالم فصل فطا جبریلام فصع رسول اللہ بال بما کال والم فکال اللہ تعالیٰ جبریل اضحب الى محمد فقل فقول اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے یہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے وہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ واقعہ نقل کرتے ہوئے وہ یہ آیت ہے کہ ربی ان نح ابد من الناس یہ سورہ ابراہیم میں سورہ ابراہیم میں جرمنیسلام تو وہاں یہ ہے کہ ربی ان عبد الن من الناس اناس خدا یہ جو میری امت کے لوگ ہیں یہ بہت ہی لوگوں کو پھٹکار ہے اضرن کثیر من الناس فمن تبی آنی فین منی اب جس نے میری بات مان لی وہ تو میرے ساتھ ہے یا مجھ سے ہے وہ امن آسانی لیکن جو میری نافرمانی کرے واقعی کیا ادب ہے انبیاء کا بھی تو یوں نہیں کہا وہ مجھ سے نہیں ہے فعن نہ کا وفور راہی جس نے میری نافرمانی کی تو آپ تو مغفرت فرمانے والے مہربان تو یوں نہیں کہا کہ وہ میرے میں سے نہیں تو پھر انبیاء کی رحمت کہاں گئی اس کی شفقت کہاں گئی یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے جو بھائی میری بات مانے گا وہ میرا ہے جو نہیں مانے گا میرا نہیں ہے یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ بھی کہہ سکتے تو نبی کی نبوت کیا چاہتی ہے اس لیے یہ تو نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے جو میری نا فرمانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے پھر میاں سے یوں کہ البیا بخش دیجئے پھر جو نافرمان ٹھہرا تو میاں سے کیسے کہا جائے کہ آپ بخش دیجئے یہ بھی تو بے ادبی کی بات ہے ادب کیا کہ ومن آسانی فرن کا گفور رحیم جس نے میری نافرمانی کی تو میاں تو آپ تو ہیں ہی مففرت فرمانے والے مہربان کس کیا عجیب انداز ہے ابراہیم ہاں علیہ السلام کا تو یہ آیت آپ نے پڑھی اور اسی طرح سے قرآن شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کبھی کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سورہ کے الماعدہ ہاں الماعیدہ کے آخر میں ہے اور اس میں کہ اللہ عیص ابن مریم انتقال ترین سے تقزنی وہ میرا ہی جب علامیہ قیامت کے دن پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پوجا کرنا اس ذیل میں وہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تو فعن ہوں اب جنہوں نے یہ سب شرک کیا ہے میرے پیچھے تو علمی اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ان الحم فعین کا انتل عزیز الحکیم اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ تو العزیز الحکیم ہیں یا العزیز اور الحکیم کا جو سمتیں لائے ہیں وہ اس میں کیا ہے کہ العزیز کا مطلب غالب مطلب یہ کہ آپ تو غالب ہیں آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں کون آپ کو روکنے والا ہے آپ کا ہاتھ کون پکڑے گا اور آپ کے فیصلے اندھے کی لاٹھی کی طرح تو ہے نہیں جدروں کو چاہے لگ جائے حکمتوں کے ساتھ ہے اس لیے اگر آپ ان کافروں کو ان مشرقوں کو جنہوں نے میرے گویا میرے بعد شرک کیا ہے میرے نام سے اگر آپ ان کو بخش بھی دیں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تو دیکھیے امبیا کا ادب کتنا عجیب ہے کہ امتوں کے معاملے میں وہ امت کے وہ افراد کی جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں ان کے معاملے میں بھی اللہ سے اگر باتیں ہو رہی تو کس انداز نے تو یہ آپ نے یہ ان آیتوں کو پڑھا اور پڑھ کر کے پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو آ کے لیے جیسے اٹھاتے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت اور اس کے بعد آپ روئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل تم جاؤ محمد کے پاس اور حالانکہ آپ کا رب جانتا ہے یعنی خوب جانتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے لیکن حضرت جبریل کو فرمایا کہ جاؤ اور پوچھو کس وجہ سے روتے ہو چنانچہ اگر جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اور امبیا کے دعائیں جو یہ ہیں اور میری امت کا معاملہ کیا ہے تو میں اس کے لئے رو رہا ہوں <coughs> تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل تم جاؤ محمد کے پاس اور کہو ہم تم کو تمہاری امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور تمہیں غم میں نہ ڈالیں گے وہی بات ہے جو سورہ وہ میں فرمائی گئی